پہلے زمین نہ بنی ہے آپ نے فرمایا مسجد حرام یہ جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کو قرآن شریف میں بھی کہا گیا ان اول اب وہ دیا نا صرضی سب سے پہلی جو جگہ گھر بنایا اللہ کا وہ مکہ مکرمہ کے اندر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام یہ پہلی مسجد ہے جو زمین پہ بنی تو اس کے بعد ابو ذر نے عرض کیا کہ پھر کون سی تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی یہ مسجد الاقصی بنی میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ یعنی کتنی مدت ہے کہ پہلی مسجد اور دوسری مسجد جو ہے اس کے درمیان میں کتنا وقت گزرا تو آپ نے فرمایا چالیس سال تو سال تو یہاں بنا مراد ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام نے کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے پہلے مسجد حرام بنائی یہاں کابت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد فلسطین میں جا کر اور مسجد افسا بنائی تو یہ چالیس سال کے بعد بنی تھی وہ لیکن ویسے کابت اللہ تو اس سے بھی پہلے سے رہا ہے روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے بعض روایتوں سے کہ پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے وقت سے کہبت اللہ رہا ہے ان علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا پھر الیاس ابن مدر یہ نام آتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کا پتہ لگایا اس عمارت کا اور اس جگہ کی نشاندہی کی گئی تو پھر وہ تعمیر ہوئی پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمارت پھر ناپید ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے رہنمائی کرائی کی اور ویز ببان علی ابراہیم مکان البعت کہ ہم نے بتلایا ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ اور وہاں بیت اللہ کا تھا یہ جو یہاں ذکر ہے تو کہ سب سے پہلی مسجد بنائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ مسجدیں اللہ کے نام سے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اور کسی نے نہیں بنائی ہوگی سوائے کابت اللہ کے تو کابت اللہ ہی پہلے مسجد حرام ہوئی تو یہاں چالیس سال کا فاصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو تھی اس کے لحاظ سے دونوں کے معمار وہی ہوئے اسی واسطے یہ بھی آپ نقطہ سمجھیے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام معمار ہیں بنانے والے ہیں مسجد حرام کے بھی اور وہی مسجد اقصا کے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلیم بھی ہوئے اور دین ابراہیمی پر بھی ہوئے اس لیے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شروع میں تو پڑھوائی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اور پھر اس کے بعد آپ کو رخ فروا دیا گیا کابۃ اللہ کی طرف تاکہ آپ دونوں قبلوں کے نبی مانے جائیں اور اسی لیے پھر کیا ہوا کہ جب معراج ہوئی تو معراج میں بھی آپ کو پہلے مسجد حرام سے مسجد افسا کی طرف لے جایا گیا تاکہ کیونکہ آپ ساری قوموں کے نبی ہیں اس لیے دونوں قبلے جو ہیں وہ ان سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے یہ نہ رہے کہ بھائی ایک قبلہ یا ایک قبلے والے آپ کی امت سے نکل جائیں یہی وجہ تھی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فصلی فہو وائی نما ازرک فصلی فاو مسجدوں ویسے تو یہ مسجدیں تم پوچھ رہے ہو اور مسجدیں بہت اہم ہیں اسلام میں لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے نماز کے لیے نماز اس بات پر موقوف نہیں کہ مسجد ہو ایک ہے مسجدوں کی اپنی اہمیت اور ایک ہے نماز کی ادائیگی کا مسئلہ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ملے وہیں نماز پڑھ لو وہی تمہاری مسجد ہو جائے گی کیونکہ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو تو اس لیے مسجد پر موقوف نہیں, نہیں کہ مسجد نہیں تو نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی یہ دوسری قوموں کے اندر ہے کہ دوسری قومیں عبادت کے لیے محتاج ہیں عبادت خانے کے عبادت خانہ ہے تو عبادت نہیں تو نہیں چرچ نہیں ہے تو اب کہیں بھی عبادت نہیں ہو رہی ہے اگر مندر دیول نہیں ہے عبادت نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے اسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لط دل ارد مسجدن و کہ میرے لیے زمین جو ہے وہ پوری کی پوری مسجد اور پاک کر دی گئی اب ہر جگہ کی مٹی پاک ہے اور وہاں نماز پڑھی جا سکتی پچھلے امتوں میں اور اس امت میں اس لحاظ سے بھی فرق ہے کہ ان, ان, ان امتوں میں تو جگہ کا پاک ہونا یقینی ہو تو وہاں وہ عبادت کر سکتے تھے اور اس امت میں کیا ہے کہ ہر جگہ پاک ہے جب تک کہ نجس ہونا یقینی نہ ہو نجاست کا یقین ہو تب اس جگہ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن اگر نہیں معلوم کہ جگہ پاک ہے, نہیں پاک ہے, نماز پڑھ لو سننا. یہ ہے فرق پچھلی امتوں میں اور اس امت میں پچھلی امتوں میں. امت میں ہوتا تھا جگہ کا پاک ہونا یقینی ہو تب وہ جگہ عبادت کی ہوگی ورنہ تو نہیں تو اس, اس امت کے واسطے پوری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا جہاں چاہے نماز پڑھو اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہے کہ تیمم کا مسئلہ جب رکھا گیا تو جہاں سے چاہے تیمم کرو جب تک کہ یہ یقین سے معلوم نہ ہو جائے کہ ہاں یہ جگہ ناپاک ہے حدثنا يا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مصر قال حدثنا الآمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السبدة فإذا قرأت السجدة سجدة سجد فقلت له يا عبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت عبادر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول مسجد الب القال المسد الحرام القصحیم ابن یزید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے سامنے قرآن شریف پڑھ رہا تھا سدہ میں سدہ جو ہے اصل میں آہ مسجد کے سے لگی ہوئی وہ جگہیں کہ جہاں مثال کے طور پر لوگ بیٹھ گئے اٹھ گئے وہاں لوگ اپنا کھانچہ لگا کے کچھ چیزیں فروخت کر دیں یہ ایسی جو مسجد کا, مسجد نہیں ہوتی وہ مسجد سے باہر ہے لیکن مسجد سے لگی ہوئی جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں اس کو سدا کہتے ہیں چلنے پھرنے کا راستہ بھی ہے وہ تو میں اپنے والد کو قرآن شریف سنا رہا تھا اس جگہ میں سدا میں تو میں نے سجدے کی آیت پڑی تو میرے والد نے وہیں سجدہ کر لیا جہاں بیٹھے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی جگہ میں نے کہا کہ ابا جائیں راستے میں سجدہ کر رہے ہیں آپ تو مطلب یہ کہ مسجد میں جا کر سجدہ کرنا چاہیے تھا آپ مسجد یہیں راستے میں سجدہ کرنے لگے تو اس پر ان کے والد نے کہا کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ پہلی مسجد زمین میں کون سی بنی تو آپ نے فرمایا مسجد آرام پھر میں نے کہا پھر کون سی تو آپ نے فرمایا مسجد افسہ میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال اور پھر ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ملے وہیں نماز پڑھ لو تو اس لیے جب آپ نے نماز پڑھنے کی ہر جگہ اجازت دی ہے تو میں سجدہ تلاوت بھی یہاں کر رہا ہوں تو کیا حالت ہے حق یاقال حسيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر ابن عبدالله قال قال رسول الله, الله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت للغنائم ولم يحل ولم تحل ولم تحل أحد قبلي وجعلت للأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركه الصلاة حصلا نر تو مصیرت و اوقیت شفا جاویر عبداللہ انصاری رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی یعنی انبیاء علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا بھیجا گیا خاص طور پر یعنی بس اپنی قوم میں جا کے نبوت کریں. سارے انبیاء اسی لیے جہاں تک عیسلات کا تعلق ہے یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں انہوں نے تو کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ ساری دنیا میں میرا دین لے کے گھومو یہاں تک کہ یہ ہے کہ بنی وہ اسرائیلیوں کے بارے میں کہا کہ میں اسرائیلیوں کی طرف آیا ہوں اسرائیلیوں کو بھیڑوں کو راستے پر لگانے کے لیے ایک جگہ اپنے شاگردوں کو کہیں تبلیغ کے لیے بیچتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر اسرائیلیوں میں مت جانا تو وہ انہوں نے تو آج تک کتابوں میں ان کے بائبل میں یہ باتیں موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا میں اپنا دین لے کے گھومتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے تو کوئی نبی بھی جو ہے وہ اس کی بحثت عام نہیں ہوئی ہے اپنی اپنی قوم کی طرف محفوظ کیے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا وبائس ٹو علاق الحمرا میں تو ہر گورے اور کالے کی طرف میری بحثت ہوئی ہے یعنی ایک قوم کی طرف نہیں ساری قوموں کی طرف ایک بات تو یہ ہوئی تو آپ کی نبوت عام ہے دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کیا گیا میرے لیے مطلب میری امت کے واسطے مال غنیمت جنگ میں جو دشمنوں سے مال ہاتھ آتا ہے وہ حلال ہے پچھلی قوموں میں یہ بات نہیں تھی جنگیں تو پچھلی قوموں میں بھی ہوتی تھی جہاد ہوتے تھے لیکن جو مال دشمن کا ملتا تھا ان سب کے لیے حکم یہ تھا اکٹھا کر دو اکٹھا کر دیتے تھے ایک جگہ آسمان سے آگ آتی تھی وہ اس کو جلا دیتی تھی تو یہی حال صدقات اور زکوٰۃ کا تھا کیونکہ جب اللہ کے نام پر اس کو دینا ہے مال نکالنا ہے جہاد اللہ کے واسطے ہوا ہے تمہارا کیا حصہ بھی اس مال کے اندر لے جا رکھو اب اللہ کے واسطے تو اگر تمہارا عمل قبول ہے اللہ میں آنکھ بھیجیں گے جلا دیں گے یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ ہمارا عمل ہمارا صدقہ ہماری محنت اللہ کے قبول ہے یہ تھا پچھلی قوموں میں لیکن اس امت میں کیا ہوا اس امت میں غنی مال غنیمت کو حلال کر دیا اسی طرح سے قربانیوں کو بھی حلال کر دیا ان کے کھانے کو یہ یہ دوسری خصوصیت ہے اس امت کی اور تیسری بات یہ آپ نے فرمائی کہ میرے لیے پوری زمین کو پاک صاف اور مسجد بنا دیا تو ساری زمین پاک ہے اور ساری زمین مسجد ہے سو جس آدمی کو جہاں بھی وقت ملے نماز کا وہیں وہ نماز پڑھ لے جہاں بھی ہو یہ تین باتیں ہوگئی چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا ہے لوگوں کے دلوں میں اور وہ بھی کہاں فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت تک ایک مہینے تک چلے جاؤ چل کر کے وہاں تک جو آدمی ہوں گے اس اتنے فاصلے تک میرا روب ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا یہ اس طرح سے میری مدد ہو گئی تو دور رہتے ہوئے لوگ جو ہیں نبی کریم حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ تو بڑے باخلا تھے بڑے نرم رو, رو تھے لیکن اس سب کے باوجود آپ کا روب ایسا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے مجلس میں جب حاضر ہوتے اور آپ تشریف لے آتے آپ کا تشریف لانے کے ساتھ بس یہ عالم ہوتا کہ پورے مجلس کے اندر سناٹا جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی گردنیں جھکی ہوئے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ گردن جھکا کر بیٹھ جاتے تھے صرف حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عمر اپنا منہ اٹھا کر کے آپ کی طرف دیکھتے اور مسکراتے اور آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے باقی تمام صحابت منہ منہ اٹھا کر بھی آپ کی طرف کو نہیں دیکھ پاتے تھے ہاں یہاں تک کہ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ قریش کے بڑے ہی لوگوں میں ہیں پہلے سے بھی بڑے لوگوں میں رہے ہیں اور بعد میں بھی باہر لو تو آگے چل کر تو گورنر مصر کے بنے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مس... میں نے بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آ... چہرے مبارک کو میں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ آپ کا ح... چہرہ مبارک کیسا تھا میں نہیں بتا سکتا یہ ہم آس کہتے ہیں تو صحابہ کا یہ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے روب تھا یہ کوئی زبردستی کا ہی نہیں تھا کہ صاحب اپنا منہ بگاڑ بگاڑ کر کے اپنے روب گانٹ رہتے یہ تو اللہ کی طرف سے تھا معاملہ پانچویں بات یہ کہ وہ اوقی تو کہ مجھے جو ہے وہ شفاعت عام مجھے دی گئی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا یہ شفاعت آمت سارے قوموں کے لیے ہوگی اور ایک شفاعت اپنی امت کے لوگوں کے واسطے بھی ہوگی تو یہ شفاعت کا حق آپ کو دیا گیا جو پچھلے انبیاء کو نہیں ملا پچھلے انبیاء جو ہیں ان کو سفاعت عام مانے ہاں یہ کہ اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے واسطے سفاعت کر سکیں گے حدثنا ابو بکر ابن ابي شیب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ابي مالك الاشجعي الربعي عن, عن حذيفه قال قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جويل الصفوف لنا الملائکہ وہ جولت لننگ کلوا مسجد حضرت رسول اللہ صلیم اللہ نے فرمایا ہمیں لوگوں کے برعکس ہمیں لوگوں کے مقابلے پر ہمیں تین چیزوں میں فضیلت ملی ہے برتری حاصل ہوئی اور وہ کیا ہماری صفیں جو ہیں وہ فرشتوں کی صفوں کے جیسی کر دی آپ دنیا کے اور قوموں میں یہ بات نہیں دیکھیں گے ان کے ہاں بھی کانگریگیشنل پرئر ہوتی ہے صاحب سلام و اللہ کہ صاحب سنڈے کو چرچ میں جا رہے ہیں اور سٹرڈے کو سنگاہ میں جا رہے ہیں آپ نے ان کے فوٹو بھی اگر نہیں جا کر دیکھ لوں میں سینکاہ ہم تو نہیں کبھی گئے لیکن ان کے فوٹو بھی دیکھا ہو کوئی آگر کو کھڑا کوئی پیچھے کو کھڑا. کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے واسطے یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح سے تو فرشتوں کی صفیں کس طرح بال برابر فرق نہیں آئے گا ایک لائن آ... یہ نہیں ہوگا کہ لائن سے کوئی آگے کو پیچھے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے صفیں درست ہو جائیں آپ بعض موقعوں پر جب زیادہ لوگ ہوتے تو اپنی کمان آپ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے اور دیکھا کرتے تھے کہ بھائی کو کوئی آدمی آگے پیچھے تو نہیں ہے اور اس سے اشارہ کر کے اپنی کمان سے اس کو آگے اور پیچھے کرتے تھے حضرت عمر رضی لان نے تو چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اور بڑھ گئی تھی حضرت عمر رضی لان تو باقاعدہ اس کے لیے آدمی مقرر کر رکھے تھے جب نماز شروع ہو تو وہ مقرر آدمی جو ہے وہ سفوں میں گھومیں اور گھوم کر کے دیکھیں صفے برابر ہو گئی نہیں ہو گئی اور وہ اطلاع جب دیتے ہیں تمہر کو کہ صفیں برابر ہیں تو بھی قامت کہی جاتی تھی یہ اہتمام تھا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرا کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے اگر تمہارے صفیں سیدھی نہیں ہوئی تو. تو اتنا آپ نے بہت ہی اہتمام کیا ہماری حالت ابھی اس کے باوجود ابھی ہے ہم کو نماز ہی نہیں پڑھنا آتا نماز میں کھڑا بھی نہیں ہونا آتا اور کسی کہیے تو وہی لڑائی بندے خدا کے مسئلہ بتا رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ لڑنا آسان ہے سف سیدھی کرنا مشکل ہے تو ابھی دلوں کے ٹھہرا ہی ہونے کی تو بات ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہماری سفے فرشتوں کی سفے فرشتے اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ بال برابر کا فرق نہیں آئے گا ہر ایک کی لائن سیدھی اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے پور پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور اس کی مٹی جو ہمارے لیے پاک قرار دے دی گئی جب ہم پانی نہ پائیں جب پانی نہ پائیں تو پھر ہم اسی مٹی سے تم کر سکتے ہیں یہ آپ نے فرمایا انا ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرب وبينه انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتسلونها باب چل رہا ہے مساجد اور نماز کی پڑھنے کی جگہوں کے بارے میں جس میں یہ بات آئی کہ اللہ نے اس امت کی خصوصیت رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ایک یہ خاص چیز عطا ہوئی کہ ساری زمین جو ہے وہ نماز کی جگہ ہے کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لی جائے یہ حدیثیں آ رہی تھی یہ جو حدیث ہے اس میں مسجد سے متعلق یا نماز سے متعلق چیز سنی مگر وہ زمین ساری کے ساری مسجد بنا دی گئی اس مناسبت سے زمین ہی کے تعلق سے ایک اور بات جو آپ نے فرمائی اپنی خصوصیات میں اس کا تذکرہ ہے اس لیے اس حدیث کو یہاں لائے ہیں ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا کیا ہے جامع جوام الکلیم دے کر جوام الکلیم جو ہے جوام جامع کی جمع ہے اور کلیم کلمے کی جمع ہے اس جماعت معنی یہ ہو گئے کہ لفظ جو ہیں وہ مختصر اور اس کے اندر معنی جو ہیں وہ کافی تفصیلی ہیں تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ لفظ ان تمام تفصیلات کو جامع ہے اکٹھا کیے ہوئے ہے ایسا لفظ بولنا بڑے خوبی اور بڑے کمال کی بات ہے بڑی قابلیت کی بات ہے یوں تو الفاظ کی فرمار سینٹینس میں اور تقریروں میں اور تحریروں میں کوئی بھی کر دے لیکن باکمال آدمی جو ہیں وہ بات مختصر کہتے ہیں اور اس کے معنی اور مطلب میں بڑی وسعت ہوتی ہے تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کمال دیا ہے کہ آپ کے الفاظ بہت مختصر لیکن ان کی تفصیلات میں اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں سمٹ کر آ ہیں ایک ہی جملے کے اندر اس کو جوامع الکلیم کہتے ہیں تو مجھے جوامع الکلیم دے کر بھیجا گیا روب اور میری مدد کی گئی ہے روب دے کر کہ جیسے پچھلی حدیثوں میں آ چکا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک میرا رعب جاتا ہے تو اتنے فاصلے میں بھی کوئی آدمی ہوگا وہ مجھ سے مرعوب رہے گا یہ اللہ سہان و تعالیٰ نے یہ روب دیا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہٹو بچو کرنے سے زبردستی ٹھوسا ٹھانسی ہے یہ کہ صاحب بڑی شخصیت آ رہی ہیں ہٹو اور بچو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ صاحب وہ سارے ہٹو بچوں کے باوجود لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں تو یہ کیسا روب ہوا روب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مہینے کی مسافت تک روب دیا گیا لیکن ان کے متبعین کو بزرگوں کو علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روب دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے کہ آدمی ان کے چہرے کو دیکھے تو متاثر ہو شاید میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ صاحب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ چہرے کو کبھی میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا مجھ سے اگر کوئی آپ کا ہولیہ پوچھنا چاہے تو میں نہیں بتا سکتا حالانکہ ہم نے اپنے لحاظ کوئی معمولی آدمی تھے ظاہر کے سرداروں میں تھے اور بڑے موخر لوگوں میں تھے باعزت لوگوں میں تھے ایسا آدمی بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھے کہ نظر نہ اٹھا سکے تو یہ آپ کے روب ہی کی تو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ نا ان نہ امن اس دوران کہ میں سو رہا تھا اتی تو بھی مفاتی خَزَائِنِ مفاتی مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں پوتیات پی دی اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے گئے تو سونے کے سونے کے وقت میں آپ سو رہے تھے کسی رات میں یا کسی موقع پر تو آپ کو یہ خاص چیز بھی عطا ہوئی اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا نہ صرف یہ کہ ایک دین پہنچا بلکہ یہ کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آباد دنیا ایک وقت آ گئی جہاں انسان بستے تھے اور وہ زمین میں کہیے کہ سولہ تھا کلچر تھا اور تمدن تھا وہاں تک مسلمان پہنچے ہیں کہ ایک طرف ایشیا میں گئے تو چائنا تک پہنچ گئے یورپ تک پہنچ گئے افریقہ جو ہے اس وقت کے آباد افریقہ پورا فتح ہو گیا سندھ اور ہند تک پہنچے ظاہر ہے کہ یہ خزانے جو تھے زمین کے اس کی کنجیاں اللہ نے ان کو دیں اس کا مطلب یہی یہ ہوا اسی لیے قال ابو حرا ابو حریر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ حدیث سنا کر کہا لوگوں سے فضا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے لیکن تم ان خزانے کو نکالے چلے جا رہے مطلب یہ کہ اب اس کے فائدے تم کو حاصل ہو رہے ہیں آپ دنیا میں اس نظام کو قائم کر گئے اور اس سلسلے کو قائم کر گئے جس کے نتیجے میں آج تم کو وہ سارے خزانے سپر پاور جو ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا تو اس کے سارے خزانے ایران کے اور روما کے وہ سب مدینے میں پہنچ گئے تھے حاجب بن حاجب بن قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيدي عن زهري قال اخبرني سعيد بن المصيب وابو سلمة بن عبد الرحمن النابوري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث ان ابي عمر مولى ابي هرير انه حدثه ونبي هرير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نصرت بالروبي على العدوبي واتيت جوامع الكريم وبينان النائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوديات فی ادئی وہی مضمون ہے جو پچھلے حدیث میں آ چکا ہے حدسنا صحیح ابن الفروخلاحمان عبد الوارث کالیہ اخبرہ عبد الوارث عبد الوارثن سعید ان ابی طیاح اب دبائی کال حد انس بن الملکن ان رسول اللہ وسلم قدیم المدین فی ح في حي يقال لهم بن عمر بن عوف فقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم, أنص... إن... ثم أنه أرسل إلى ملع بني النجار فزاءوا متقلدين بصيوفهم قال فكاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضيفه وملؤ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة وَيُصَلِّ في مَرَابِضِ الْغَنَمِعِ ثم ثم أنه أُمِرَ بالمسجد قال فَأَسَلَ إِلَى مَلَئِ بَنِ النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِ النَّجَّارِ سَامِنُونِي بِحَائِطِئِكُمْ هَذَا قالوا لا والله ما نطلب سمنه إلا إلى الله قال أنس فكان في ما قول كان في نخل وقبور المشركين وخرب عمر رسول اللہ صلح بن نقل فقتیہ فنوب و بل خیر الا خیر چونکہ مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے تو یہ انصب نے مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کا جو بالائی حصہ ہے اس میں ایک محلہ ہے جس کو بنو عمر بن عوف کہتے ہیں وہاں آپ اترے یہ جہاں مسجد قبا ہے تو یہ وہاں جو اس محلہ یہ ایک محلہ تھا تو خیر سب ساری آبادی ایک ہی ہے لیکن ایک عرصے کچھ عرصے پہلے تک بھی یہ قبا جو ہے محلہ الگ تھا مدینے کی آبادی سے تو اس بنو امر آف بن یہاں رہتے تھے آپ وہاں اترے اور آپ نے چودہ دن قیام فرمایا چودہ راتوں کا لفظ ہے مطلب پورے پندرہ دن بھی نہیں آپ نے قیام کیا وہاں پھر اس کے بعد آپ نے بنو نجار کے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا بنو نجار جو ہیں یہ یہاں آباد تھے جہاں اس وقت مسجد نبوبی ہے برون نجار چونکہ آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں آپ کی والدہ محترم حضرت عامنا جو تھی وہ ادئی کی تھی تو آپ نے وہاں برون نجار کے پاس بھیجا کو پیغام یا کسی آدمی کو آپ کی خدمت میں وہاں حاضر ہوئے اپنی تلواریں گلے میں لٹکائے ہوئے راوی انصب نے مالک کہہ رہے ہیں ایسا جو مجھے بیان کرتے ہوئے ایسا ہو رہا جیسے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں مطلب یہ کہ بالکل نقشہ میرے اس وقت آ آ دماغ میں ہے الا کہ آپ اپنے سواری کے اوپر ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف ہیں ردیف پہلے پہلے بھی آ چکا میں بتا چکا ہوں ردیف سواری کے تعلق سے اس آدمی کو کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھے سوار کے تو گھوڑے پر تو آگے بیٹھتا اس کو ردیف اسی لیے نہیں کہتے حالانکہ اونٹ کے اوپر پیچھے بیٹھتا تو اسی لیے ردیف پیچھے بیٹھنے والا جو ہے ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے ہیں اور برو نجار کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے گردا گرد ہیں چاروں طرف اس طرح سے آپ وہاں سے قبا سے تشریف لے چلے یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو زمین کا حصہ تھا وہ کہتے ہیں جو گھر سے متعلق جو حصے ہوتے ہیں آنگن ہو صحن ہو یا جیسے اور یہاں فرنٹ یارڈ اور بیک یارڈ جو کہلاتے ہیں اس طرح سے جو فنا کہلاتا ہے فنا مسجد مسجد سے لگا ہوا وہ حصہ ہے کہ مسجد کی پراپرٹی ہے لیکن مسجد نہیں ہے وہاں نماز نہیں پڑتے اور ضرورتوں کے واسطے وہ جگہ ہوتی تو اسی طرح سے اب وہ یوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے باہر جو ان کی پراپرٹی کا حصہ تھا وہاں آپ پہنچ گئے ایک بات تو یہ یہی دوسرا یہ نصیب مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو جہاں بھی نماز کا وقت آ جایا کرتا تھا نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ بکریوں کے باندھنے کی جو جگہ ہوتی تھی وہاں بھی نماز پڑھ لیتے تھے لیکن کتاب و کے اندر یہ گزر چکا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جہاں بکریاں بنتی نماز پڑھ لیں آپ نے فرمایا پڑھ لو جب پوچھا گیا کہ جہاں اونٹ بنتے وہاں نماز پڑھ لیں آپ نے فرمایا نہیں تو اس کے اس میں جو علماء نے فرق یہ نکالا ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ جگہ میں فرق ہو گیا کہ جہاں اونٹ بنتے ہیں وہ جگہ خراب ہے اور جہاں بکریاں بنتی وہ جگہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ چونکہ بکری سے کوئی اتنا ڈر نہیں ہے کہ نماز میں اس سے خلڑ پڑ جائے گا لیکن اونٹ چونکہ اس میں بدکنے کا زیادہ وہ ہے وہ بدک بدک جائے تو پھر نماز پڑھنے والا جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اس خطرے کی وجہ سے آپ نے روکا تو پکڑے باندھنے کی جگہ ہے وہاں بھی کوئی حرض نہیں کوئی چیز آ, اگر بچھاؤ یا وہ جگہ اس وقت گندگی نہیں پڑی ہوئی وہاں نماز پڑھی جا سکتی تو اس سے معلوم ہوا کہ ہاں, نماز کے تعلق سے اتنا عموم ہے جگہ میں تنگی نہیں ہے جیسے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ پچھلی قوموں میں پچھلی امتوں میں ہر جگہ ان کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ یقین سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ جگہ پاک ہے مسلمانوں کی یہاں یہ ہے کہ جب تک یقین سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جگہ ناپاک ہے تب تک وہاں نماز پڑی جا سکتی اس کے بعد آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا یا آپ کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا دونوں اعتماد عمیرہ ہے تب تو آپ کو حکم دیا گیا امرا ہے تو آپ نے حکم دیا تو اناسبل مالک کہتے ہیں کہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا وہ آئے آپ نے فرمایا بنو اجار یہ جو جگہ ہے اس جگہ کے معاملے میں تم مجھ سے بھاؤتاؤ کر لو بھاؤتاؤ کہتے ہیں نا جیسے کوئی کوئی نہ ہو کوئی چیز تو آپ کیا کہتے ہیں اسے بارگین کرتے نہیں کہ یہ کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں سامن یعنی قیمت طے کر لو مجھ سے جگہ کی انہوں نے کہا کہ نہیں بخدا ہم اس کی قیمت تو نہیں لے سکتے اس, اس کی قیمت تو بس اللہ کے حوالے ہے اللہ اس کی قیمت اس کی قیمت. ہم مسجد بنانے کے واسطے لے رہے ہیں بھلا بتائیے مسجد بنانے کے واسطے ہم کہاں سے اس کی قیمت لے لیں گے یہ جگہ جو تھی بنو اجار کے دو آ, کم عمر نابالغ بچوں کی وہ جگہ تھی ان کے آ, ولی اولیا نہیں تھے تو ان کے خاندان کے اور لوگوں نے کہا کہ نہیں چنانچہ ان بچوں نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کے تو قیمت نہیں لیں گے تو آپ نے اس سے منع فرما دیا تھا یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن آپ نے اس سے منع فرما دیا تھا اور کہ نہیں میں قیمت ہی دے کر لوں گا تو ایک بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جو لے کر آئے تھے ہجرت کے وقت میں وہاں سے پورا اپنے گھر سے اپنے درہم اور دینار جتنے بھی لائے تھے وہ بھی ہزاروں سے تھے تو وہ اسی کام میں تو انہوں نے وہ اس میں سے ادا کیا اس کی قیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا اور اس سے یہ جگہ خریدی گئی بہرحال خرید کر ہی یہاں مسجد بنی اچھا صاحب تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں وہاں اس میں کھجور کے درخت تھے اور مشرقین کے قبریں تھیں اور خریب کا مطلب یہ ہے جیسے ایک بنجر جگہ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی جو چاہے جس کا دل چاہے کوئی گاربیج ڈال دو یا کسی کا گدھا کتاب دوڑ دوڑا ہے وہ ہو جائے مطلب اس کو کہتے ہیں ایک افتادہ زمین خراب زمین پڑی ہوئی ہے کسی کام میں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا یہ ایسی زمین تھی وہ یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا تھا کچھ اس میں کھجور کے درخت بھی تھے کچھ مشرقین کی قبریں تھیں اور کچھ زمین بیکار پڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے کاٹنے کا حکم دیا اور مشرقین کے جو قبریں تھیں ان کو برابر کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح سے جو نا ہموار اور خراب جگہ تھی اس کو بھی آپ نے درست کرنے کا حکم دیا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, ہوئی اس میں علماء اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ عام طور پر تو ہرے درختوں کے کاٹنے کی ممانعت ہے لیکن اگر اس سے کوئی بہت بڑا مقصد حاصل ہوتا ہو تو پھر اس کی اجازت بھی ہوگی جیسے مثال کے طور پر غزہ بنو نذیر کے اندر یہی ہوا کہ غزہ بنو نذیر جب ہوا تو ان کے جو باغات تھے چاروں طرف ان میں کچھ درختوں کو صحابہ نے کاٹ دیا اور کچھ صحابہ نے نہیں کاٹا تھا تو چونکہ بکھرے ہوئے تھے صحابہ یہ ہوا اس پر یہودیوں نے اور منافقین نے ہنگامہ کیا کہ دیکھو صاحب یہ ہیں یہ جو دین پھیلانے کے واسطے چلے ہیں یہ تو ایسی غیر اخلاقی حرکت کون کرے گا کہ صاحب ہرے برے درخت جو پھلدار درخت ہیں ان کو بھی انہوں نے کاٹ دیا ایسے ظالم لوگ ہیں اس پر سور الحسر کے اندر جہاں یہ پوری تفصیل آئی ہے تو اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ماں کتا تم مل لی نتی او ترف تم ہوا کا متن اعلیٰ حصولیا سب عزن اللہ ہے ولی حضی الفاظ تم نے جو یہ ہرے درختوں کو کچھ نے کاٹا ہے کچھ نے چھوڑ دیا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ یہ فاطق نافرمان جو لوگ ہیں یہ اچھی طرح سے رسوا ہو جائیں کہ ان کو ان کا مال جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے جو انہوں نے اپنی محنت سے محنتوں سے لگایا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ وباد ہو رہا ہے اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی کیا بات ہو سکتی کہ آخر کار پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرایا خود انہوں نے گرایا تو یہ, یہ ہے رسوائی اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی بہت بڑا مقصد ہو دشمن کو نقصان پہنچانا ہے یا یہ کہ جیسے مسجد بنانی ہے اور تعمیر کرنی ہے گھر بنانا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی زمین ایسی لی گئی جس میں بہت درختی درخت ہیں جیسے یہاں بھی ہوتا ہے اب اگر آپ وہاں گھر بنانا چاہیں گے تو درختوں کے اوپر بنائیں گے ظاہر ہے درختوں کو کاٹنا پڑے گا ایک ضرورت ہے ایسی ضرورتوں میں تو کاٹنے کی اجازت ہے لیکن بے وجہ بھی ہرے ہر بھرے درختوں کو کاٹنا اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک تو پھلدار درخت ہیں تو پھل ملیں گے نئی پھلدار درخت ہیں تو سایہ ہے انوائرمنٹل جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کی رعایت کرنی ہوگی تو آپ نے کھجوروں کے درختوں کی کاٹنے کی بھی ہدایت دی اور اسی طرح سے مشرقین کی قبریں جو تھیں ان کو بھی آپ نے برابر کرا دیا تو, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کھجور کے درخت کاٹے گئے تھے اس سے تو ایک باڑھ باندھی گئی قبیلے کی, دی... کی طرف کیونکہ قبیلے کی طرف جو ہے بارہ لیک سالڈ کوئی نہ کوئی چیز ہونی تھی تو ایک دیوار سی بنا دی باڑھ لگا دی اس کھجور کے درخت جو کاٹے گئے تھے اس سے اور اسی طرح سے جو دروازے تھے مسجد میں اندر جانے کے ان کی جو چوکٹیں جس کو کہنا چاہیے جس میں دروازہ فٹ ہوتا ہے کوئی دروازہ لکڑی کا تو نہیں تھا لیکن جو ایک وہ ایگزٹ کہیے اسے اس کے جو انہوں نے کنارے بنائے تھے وہ پتھر سے بنائے گئے تھے اور ان پتھروں کے بنانے اور پوری تعمیر اور لکڑی کاٹنے اور لکڑی جوڑنے ان سب کاموں کرتے وقت میں جیسا ہوا کرتا ہے یہاں تم اب تو وہ آ کہ صاحب اور بھی کچھ نہیں تو وہ اپنا ٹیپ وہ کیا بلتے ہیں ٹرانس لگا کے گانے سنتے رہتے ہیں لو بھائی اتنی آواز کان پڑی آواز نہیں سنا دیتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس گانے سنتے رہنے سے ہمارا دماغ ادر رہے گا ہم تھکیں گے نہیں کام اچھا کر لیں گے یہ تو آپ کا ہے لیکن اس زمانے کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ محنت کے کام کے وقت میں کیا ہوتا کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے تو جیسے اگر قافلے جا رہے ہیں تو قافلے چلتے وقت بھی وہ پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے جہاد میں جاتے وقت میں اس سے یہ ہوتا تھا کہ پڑھتے رہنے میں آدمی کا ذہن لگ جاتا تھا اور اس کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا یہاں بھی رجز جو تھے وہ اس کو رجز کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ رجز کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے لا خیر اللہ خیر الآرا فنسر اب المہاجرہ تو یہ رج ہو گیا جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ آخرت کی خیر ہی بس خیر ہے اور اے اللہ انصار المہاجرت کی مدد فرما دیجیے تو مسجد کے بنانے کے وقت میں اس طرح کا رج پڑھا جا رہا تھا حد ابو بکرب نبی صیب قالحدسنا ابو الحبص ابھی اس سے جو بات سمجھ میں اس حدیث سے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے بنون نجار میں پہنچے تو آپ نے جب یہ طے فرماری اللہ کے حکم سے یہ ٹھکانہ ہوگا تو پہلی عمارت جو وہاں آباد ہونے کے لیے آپ نے بنائی تو مسجد بنائی اس سے مسجد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جہاں جا کر بسنے کا فیصلہ کر لیں رہنے کا ارادہ کر لیں تو وہاں ان کو پہلی فکر اس کی کرنی چاہیے کہ مسجد بنائیں یہ اس بات سے نہیں کہ مسجد نہ ہوگی تو نماز نہیں پڑھی جائے گی نماز تو ابھی آپ کے سامنے حدیث آ چکی ہیں جو الطیل ابود مسجد اور متحرا ساری زمین میرے باز سے مسجد اور پاک بنا کر دی گئی ہے تو نماز اس پر موقوف نہیں ہے کہ مسجد ہو لیکن مسجد جو ہے ایک تو جگہ خاص ہو جاتی ہے اس بات کے لیے کہ سارے لوگ وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اگر ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے تو ہر آدمی وہاں آئے گا عبادتی کی اراد سے آئے گا دنیا داری کے اراد سے نہیں آئے گا اور ہر ایک کو اس کی آزادی ہوگی یہ نہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے صاحب میں اس مجھ سے جات لے کر آ پائیے ہی مسجدیں ہیں مسجد اللہ کی اللہ کا گھر ہے اللہ کے بندے آزادی کے ساتھ جب چاہے وہاں آ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ تیسرا ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ مسجد جب اپنی خاص وضا پہ بنائی جائے گی وہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ یہاں مسلمان موجود ہیں اور یہ مسلمان زندہ ہیں اور ایکٹیو ہیں تبھی ہی تو انہوں نے اپنی مسجد یہاں بنا رکھی اسی واسطے وہ کہا جہاں ایک طرف یہ بات کہتے ہیں کہ مسجد کے بعد جس میں مسلمانوں کا پیسہ لگتا ہے اس میں فضولیات پر پیسہ نہ لگایا جائے جیسے نقش و نگار ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ صاف ستھری جگہ ہونا الگ بات ہے اور جناب اس میں خوب جو ہے جتنے جتنے کی مسجد بھی بنتی ہے اتنے نقش و نگار پہ خرچ ہو گیا فکا کہتے ہیں کہ حرکت غلط اس کے ایک طرف تو یہ ہوا کہ پیسے کی ایجاد ہے ضائع کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نقش و نگار ہوں گے تو لوگ جو ہیں نماز پڑھیں گے نقش و نگار دیکھیں گے ان کا ذہن بڑھ جائے گا اس سے تو ایک طرف تو ان کا یہ کہنا ہے اور دوسری طرف یہی فکا اس بات کی اجازت دیتے ہیں بلکہ مستحب قرار دیتے ہیں کہ منارہ بنانا اور گمبت بنانا حالانکہ بھائی نماز سے کیا تعلق مینارے کا اور گنبت کا نماز اس پر کوئی موقوف ہے مگر دراصل اس کی مسلحت یہی ہے کہ نماز مینارے اور گنبت جو ہیں یہ ایک پہچان ہوتی ہیں اس بات کی کہ یہ مسجد ہے اور مسجد پہچان ہوتی ہے علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہاں مسلمان آباد ہیں تو اسے مسلمانوں کی زندگی ان کی قوت اور شوکت کا اسے اندازہ ہوتا ہے اس لیے فکان نے اس کی اجازت اس وجہ سے دی ہے تو مسجد کا بننا اور بنایا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اپنا گھر بنا لیں ارے بھائی پہلے تو ہم رہیں گے اپنے رہنے کا تو ٹھکانا بنا لیں پھر بنائیں گے مسجد یہ آپ نے نہیں کیا بلکہ پہلے مسجد بنائی اور اسی کے اندر مدرسہ بنا دیا جو سفہ کیا تھا جو چبوترا تھا وہ ایک مدرسہ تھا کہ جس کے اندر اس وقت کے اسٹوڈنٹس اور طالب علم صحابہ کے جو تھے وہ جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہما وقت نہیں رہنا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں کمانے کے لیے کھانے کے واسطے اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی ایسی بات فرما دیں جس سے ہم محروم ہو جائیں ایسے طلب والے وہاں رہتے ہیں صحیح معنی میں طالب علم تو یہ مدرسہ بھی بن گیا اور اس کے ساتھ پھر آپ کے حجرے بھی بنائے گئے تو یہ اہمیت ہے مسجد کی حدثنا عبید اللہ ابن معذل عمبری قالحدی قالحدنا شوبہ علیہ وسلم بکریوں کے جو مرابذ مربت کہتے ہیں جہاں بکرییں باندھی جاتی ہیں ان جگہوں تک میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے مسجد کے بنائے جانے سے پہلے جب مسجد بن گئی اب تو ظاہر ہے کہ مسجد میں جانا ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز وہی ہوگی تو مسجد جب بن جائے تو اب کوئی ضرورت نہیں کہ مسجد کے باہر نماز پڑھیں اس لیے کہ پھر مسجد کا حق آ جاتا ہے اسی واضح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ لا علی جار المسجد اللہ صلاح تعلیم مسجد اللہ پھر مسجد مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی کسی وقت اور کہیں نہیں ہوگی یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تو مسجد میں کون آئے گا نماز پڑھنے کے لیے ایک تو بات یہ ہے دوسرے یہ بات بھی ہے کہ تم اپنے گھروں کو ویران نہ کرو اس میں مسجد بناؤ اس کے معنی یہ ہو گئے دو سب حدیثوں کو ملانے سے کہ یہ نہیں ہے کہ مسجد ہے تو اب مسجد میں سنت بھی پڑی جا رہی نفنے بھی پڑی جا رہی جب سارے کام مسجد میں ہوگا تو اب دو دو گھر خالی ہو گیا گھر میں بھی تو رونق رکھنی چاہیے اللہ کا ذکر وہاں بھی ہونا چاہیے اس لیے سنت سے یہ بات ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہونا اور نوافر اور سنتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر پڑھنا آپ اپنے حضرت شریف کے اندر ہی یہ سنتیں پڑھا کرتے تھے اور فرض نماز کے لیے آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے تاجد آپ اپنے گھر میں ہی پڑھتے تھے وہ حجرے میں تو یہ اس سے دونوں جگہوں کا حق ادا ہو گیا مسجد کا حق بھی ادا ہو گیا اور اپنے گھروں میں بھی اللہ کا ذکر کا انتظام ہو گیا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمن الرحيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال حدثنا أبو الأحوس عن أبي إسحاق البرا بن عازب قال صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المغدس ستة عشر شهرا حتى نزلت الآية التي في البقالة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بادما صلی البی صلی اللہ وسلم <تصفيق> نماز کے مسائل چل رہے ہیں مسئلے تو اب مسجد کا ذکر آیا تھا تو یہ بات کہ یوں تو اللہ تعالی نے اس امت کی خصوصیات میں یہ رکھا ہے کہ ساری زمین اللہ کی جو ہے وہ مسجد ہے کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک بات تو یہ ہوئی تھی مگر مسجد کی بہر اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی مسجد نبوی اس کی تفصیل آئی ہے اب نمازی سے متعلق ایک مسئلہ آ رہا ہے قبلہ کا تو برائے ابن آذب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ مہینے نماز پڑھی ہے یہاں تک کہ سرح کی آیت اتری وھائی سما کن تم فول وجوہ کہ جہاں بھی تم ہو اب تم بیت اللہ کی طرف قابط اللہ کی طرف جو ہے رخ کرو تو معلوم ہوا کہ سے قبل کی تبدیلی ہو گئی پن یہ آیت اتری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی آگے شاید روایت آ رہی ہوگی وہ کہ فضر کا تھا وقت تو نماز آپ نے پڑھ لی تب یہ سورت اتری یہ آیت اتری اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ تب ایک آدمی چلا اور انسار کا ایک محلہ جو تھا دوسرا اس میں سے وہاں وہاں پہنچے وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے ابھی تو انہوں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ فول وجوہ کو پہلے بھائی اب تم جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر لو تو نماز کی پوری نہیں ہوئی تھی ایک رکعت ہوئی ہوگی اور انہوں نے جب یہ پکار کے کہا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہیں سے اپنا رخ موڑ دیا بجائے بیت المقدس کے اب ان کا رخ ہو گیا کابت اللہ کی طرف اچھا صاحب اسی کو مسجد ذوال قبل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نماز کے دوران ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑی گئی تھی رخ کر کے اس لیے اس کو ذوال قبل کہتے ہیں وہ مسجد ہے مدین امنا گران ہے اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پہلے قبلہ جو تھا مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا تھا یہ بات ذہن میں رہے مدینہ منورہ سے بیت المقدس جو ہے وہ شمال اور مغرب میں ہے زیادہ شمال اور تھوڑا سا مغرب نارتھ ویسٹ ہو جاتا ہے نارتھ زیادہ ہے اور ویسٹ کم ہے یہ تو ہے اگر رخ کریں مدینہ منورہ سے بیت الموقس کی طرف اور جب مدینہ منورہ سے کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو پھر وہ بالکل الٹ جائے گا یوں کہ جنوب کی طرف ہوگا تھوڑا سا مغرب کی طرف کو ہٹ کر کے لیکن زیادہ جو ہے وہ جنوب ہے تو یہ ہے صورت بہران آپ جب مدینہ منورہ میں تصریف لائے تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سولہ مہینے آپ نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے پھر ریات اتری تو دوسرے سپارے میں سے قرصفہ من سماء اللہ وہاں پوری تفسیر موجود ہے تو آپ نے پھر جو ہے وہ اس کے بعد سے کہبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے قبل ہجرت اس وقت قبلہ کیا تھا اس میں دو رائے ہیں علماء کی اور ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت بھی قبلہ آپ کا بیت المخص ہی تھا اور وجہ یہ ہے کہ اس چونکہ آپ کے اوپر جب تک وہی نہیں آئی تو آپ ان معاملات میں اتباع کرتے تھے پچھلے انبیاء کے طریقے کی تو پچھلے انبیاء کا چونکہ قبلہ بیت المقدس رہا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قبلہ بنا کر نماز پڑھی بعض حضرات کا کہنا یہ بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی آپ مکہ مکرمہ میں رہے آپ کا قبلہ جو ہے وہ کابت اللہ تھا جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو شروع میں آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کر دیا گیا اور پھر سولہ مہینے کے بعد کابت اللہ کیا گیا اس کی حکمت کہ آپ کا قبل بہتر مقدس شروع میں کیوں رکھا گیا مدینہ منورہ میں بظاہر اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ مدینہ میں یہود کافی آباد تھے اور یہ آپ کی دعوت کی ایک بنیادی بات تھی آپ کے شریعت کی اور دین کی کہ پچھلے امبیا کے دین کی تصدیق کرتے ہیں آپ ان سے خلاف کوئی بات نہیں ہے بنیادی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کے دین ہی کی تائید کر رہے ہیں چونکہ یہ بنیادی بات تھی اور قبلہ جو ہے یہ ایک بنیادی مسائل میں ہے تو اس واسطے اگر شروع سے آپ کا قبلہ دوسری طرف ہوتا تو وہ ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کہتے کہ یہ کیسی بات ہوئی سارے انبیاء کیا غلط ہیں کہ ان کا قبلہ تو تھا بہترین موتی یہ آئے ہیں انہوں نے قبلہ ان کا قبلہ مختلف ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ پچھلے انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں ہم نہیں مانتے اور یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جن کی اطلاع ہے اس لیے کہ پچھلے امبیا کیسے ایسے پیغمبر کی اطلاع دے سکتے ہیں کہ جو ان کے خلاف ہوگا اس واسطے شروع میں قبلہ بیت المقدس رکھا گیا لیکن جب اچھی طرح سے وہاں دین اسلام کی اچھی مطلب یہ کہ تعارف ہو گیا اور اس کی تفصیلات آ گئیں اور مدین امنورہ میں جو اوس اور خضرت تھے وہ کبیر پورے جو ہے مسلمان ہو گئے اس لیے اب ضرورت اس کی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے لیے تا قیامت قبلہ ہونا ہے کابۃ اللہ کو اب اس کی طرف رخ کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہ تھی کیونکہ نہ صرف یہ کہ آپ مکے کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ کے وہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ یہ کہ بیت اللہ کی عظمت جو ہے وہ بھی تو آپ کو معلوم تھی کہ ان اول ابیتی مودی علاس دل لذیذ وبکا تھا مبارک محدود عالمین اس روئے زمین پر پہلا گھر خدا, خدا کے نام سے اللہ کے نام سے جو بنا وہ یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے برکت والا ہے اور ہدایت سارے جہانوں کے واسطے تو سارے جہانوں کی ہدایت کا جو مرکز ہے اس کی کتنی عظمت نہ ہوگی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کابت اللہ ہو جائے مگر ظاہر ہے کہ اپنی رائے سے تو کر نہیں سکتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے کیونکہ یہ مسئلہ اشتہادی نہیں ہے یہ مسئلہ بنیادی ہے اور اس میں اللہ ہی کا حکم چاہیے مگر آ... تو آپ کی خواہش ہے اسی لیے وہاں سو... دوسرے سپارے میں سورہ بکرا میں اس بات کو کہا گیا قد نہ تقلب تو قلوبا وجہ کا ہم دیکھ رہے تھے آپ کے منہ اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے کو آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ, کہ آپ کو انتظار ہے وہی کا کب آئے وہی کب آئے وہی تبدیل ہے یہ قبلہ کی فرن ولی قبل تندا سو ہم تمہارا منہ جلدی پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے ترباہ فول المسیط الحرام تو لیجیے ہم حکم دے ہی دیتے ہیں اب آپ آئندہ سے مسیط حرام کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں یہ حکم آگیا تو یہ تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دو قبلے کیوں ہوئے ایک ہی قبلہ جو ہے جو آخری ہمیشہ کے لیے ہونا تھا وہ پہلے سے کیوں نہ ہوا یہ میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے اچھا اس سے ایک اور بھی حکمت ہے اور وہ یہ کہ چونکہ آپ اولین اور آخرین کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے جو ہیں وہ خاتم ہیں تو اس واسطے اب آپ کے بات چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا تو ساری قوموں کے اور ساری کمیونٹیز کے سارے انسانوں کے آپ رسول ہیں چاہے وہ اسرائیلیوں میں ہوں اور چاہے غیر اسرائیلیوں میں ہوں سب کے آپ ہی نبی ہیں اس وقت اس لیے اللہ کے نام سے جو دو گھر بنے تھے اور دو قبلے ہوئے تھے ان دونوں کے جامع آپ کو ہونا چاہیے اگر صرف ایک ہی قبلہ آپ کا ہوتا دوسرا نہ ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ آدھی دنیا کے آپ نبی ہوتے آدھے کے نہ ہوتے اس لیے دونوں قبلے جو ہیں وہ آپ کے قرار دیے قرار دے کر یقین بات دی کرے اس سے بات معلوم ہوئی آپ دونوں قبلے والوں کے نبی ہیں یہ دوسرے اسی لیے جب میں ہوئی تو آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کو پہلے تو لایا گیا مسجد حرام کے اندر امنی رضی اللہ عنہ کے گھر سے وہاں لایا گیا کعبت اللہ کے پاس حتیم میں آپ کو وہاں گیا اور وہاں سے پھر براق پر بٹھا کر کے اور بیت المقدس لایا گیا اور بیت المقدس میں نماز پڑھوائی گئی اور سارے انبیاء وہاں جمع ہوئے آپ نے امامت فرمائی وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے بات یہ ہے کہ آسمانوں کے لیے کوئی راستہ بیت المقدسی طرف سے تھوڑی ہے یہ تو نہیں نا کابت اللہ سے سیدھے نہیں جا سکتے آخر جبریل کیسے آتے تھے اس لیے بیت المقدس لے جانا وہ اسی بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ایک قبلہ یہ ہے ایک قبلہ وہ ہے دونوں جو ہیں سفر میں آ جانے چاہیے تو اس طرح سے آپ امام امام القبلہ ہو جاتے ہیں ایک قبلے کے امام نہیں بلکہ دونوں قبلوں کے آپ امام ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی حکمت ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قبلہ کی اگر جیسے تبدیل ہوا اور نمازی کے اندر اطلاع ملی کچھ لوگوں کو انہوں نے نمازی میں رخ پھینک دی یہ ایک بات اس سے سامنے آئی ہے۔ تو اس سے دو کئی چیز مسئلے نکلتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہرحال اس تبدیلی کے نتیجے میں حرکت کرنی پڑی ہے اور حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو کیا یہ نماز نہیں ٹوٹی نماز وہی کیسے ہو گئی اس کو کہا جائے گا کہ وہ تبدیلی جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہے وہ حرکت وہ نماز کو توڑنے والی نہیں ہوگی اسی واسطے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں مسئلہ کہ اگر مثال کے طور پر نماز ہو رہی ہے اور امام کے پیچھے سات مثلاً ایک ہی نمازی ہے جو دائیں طرف کھڑا ہوا ہے اب کچھ اگر اور آدمی آ کر اس جماعت میں شریک ہونا چاہیں تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ امام کے دائیں طرف جو اکیلا مختصی ہے اس کو اشارہ دو ہاتھ سے وہ پیچھے ہٹ جائے اور اگر دل پر پیچھے جگہ نہیں, او, او, نہیں ہے وہ جگہ وہیں جہاں وہ اس وقت امام اور ایک مختدی کڑا البتہ آگے جگہ ہے تو پھر مجبوراً یہ ہے کہ پھر امام کے کمر پہ ہاتھ رکھ دی جائے تاکہ امام آگے بڑھ جائے تو دوسرا ائمہ کے نزدیک تو یہ دونوں صورتیں یکساں ہیں امام ونیفہ کہتے ہیں کہ پہلے کوشش یہ کی جائے کہ مختدی پیچھے ہٹے کیونکہ امام کی حرکت حرکت باہر نماز کے لیے صحیح نہیں ہے کرنی پڑ رہی تو امام کو بجائے پڑھانے کے مختدی کو پیچھے ہاں جگہ نہیں ہے پیچھے تو پھر بے شک امام کو آگے بڑھایا جائے سوال یہ کہ یہ ایک صف کے برابر جو حرکت کرنی پڑ رہی ہے یہ حرکت نماز کے خلاف ہے لیکن چونکہ یہاں ضرورت ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی نماز ہو، ہوگی نہیں جب تک کہ وہ مختدی کو اپنے ساتھ اور پیچھے نہ ملا رہے سف نہیں بنے گی اسی طرح سے مثلاً اگر ایک سب پوری بھر گئی ہے اور ایک آدمی آیا اور اب وہ دیکھتا ہے کہ اب کوئی دوسرا اور نمازی ہیں ہی نہیں میں اکیلا نمازی ہوں اور آگے کے سب میں جس میں لوگ کھڑے وہاں جگہ ہی نہیں اب اس کو کیا کرنا چاہیے ویسے نماز ایک سب میں اگر کڑا ہوگا نماز نہیں ہوگی اس کی یا تو وہ دیکھے کہ دوسرا آدمی بھی آ رہا ہے میرے ساتھ جڑنے کے لیے اتنا اور اگر نہیں تو پھر آگے کی سب سے کھینچ کسی آدمی کو اپنے ساتھ ملا لے تاکہ اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے ورنہ آدمی کی نماز ایک سب کے اندر ہوتی تو یہ سارے مسائل اسی بنا پر ہیں کہ نماز کے اندر حرکت اگر نماز کو درست کرنے کے واسطے ہے تو یہ حرکت جو ہے اس سے نماز میں فساد نہیں آئے گا ہاں اگر کوئی اور وجہ سے حرکت ہو رہی ہے تو بے شک نماز میں فساد آ جائے گا یہاں چونکہ قبلہ کا مسئلہ ہے اور قبلہ کی طرف اگر ہمارا رخ صحیح صحیح ہے تو نماز صحیح ہوگی قبلہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے نماز صحیح نہیں ہوگی تو چونکہ نماز کو صحیح کرنے کے واسطے یہ حرکت تھی اس لیے یہ حرکت کرنا وہاں ان صحابہ کا بالکل درست ہوا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دیکھیے صحابہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بےچارے اپنا پڑھے لکھے نہیں تھے امید تھے ان کو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہان ہے کہ ان کو پہلے سے مسئلہ نہیں بتا رکھا تھا لیکن کس طرح سے انہوں نے اس پر عمل کیا اور بالکل صحیح عمل کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائل شریعت میں صحابہ کی نظر اتنی گہری تھی اور اتنی معتبر تھی کہ دوسرے عما تک بھی اس مقام پر نہیں پہنچ پا سکتے جو صحابہ کا مقام سلز اللہ عنہ تو انہوں نے درمیانی میں تبدیلی کر دی اس سے ایک مسئلہ اور یہ نکل کر آیا کہ بال فرض اگر کوئی شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے ایسی جگہ کہ جہاں اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کے گھر کو ہے ایسی صورت ہے کہ اس کے قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا رات کا وقت ہے اندھیرا ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے یہ دین ہی کا وقت ہے مگر یہ کہ کوئی سورج نہیں نکل رہا ہے کہ دھوپ سے کم سے کم اندازہ کیا جا سکے کدھر قبلہ ہے کدھر نہیں اور کوئی بتانے والا بھی نہیں اس وقت یا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے تو کوئی پتا نہیں تب اس صورت میں فقہ کہتے ہیں تحری کرنا تحری کہتے ہیں کہ اپنے پوری کانشسنیس جو ہے اس کو استعمال کرے توجہ کو اور غور و فکر کر کے یہ آئیڈیا کرے کدھر قبلہ ہو سکتا ہے اب جدہ اس کا یہ ذہن متوجہ ہو جائے قبلہ اس طرف ہے ادھر ہی کر کے نماز شروع کر دے چاہے قبلہ ادھر ہو حقیقت یا نہ ہو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ اس نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر لی بال فرض اگر اسی دوران کبھی نماز ہی پڑھ رہا تھا آ کوئی کہنے کے کہ میں کہ ادھر کو نماز پڑھ رہا ہے قبلہ ادھر نہیں ادھر پر فوراً اس کو پھیل لینا چاہیے تو اسی سے یہ مسئلہ نکلا کہ صحابہ کو چونکہ دیکھیے نماز کے دوران قبلہ کا علم ہوا اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو اسی طرح چوتھی بات جو ہے وہ ہے کیوں یہ ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل کا مطلب ہے یہ فن حدیث کی بات ہے کہ دین کے بنیادی معاملات میں خبر واحد ایک آدمی کی خبر جو ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا دین کے بنیادی مسائل احکام جو خاص طور پر حلال اور حرام کے مسئلے جو ہیں ان میں خبر واحد خبر واحد کا مطلب یہ ایک آدمی کی روایت جو ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے کیا یہ ایک مسئلہ ہے فکار کے درمیان بحث کا تو بعض فقاہ کے نزدیک خبر واحد جو ہے وہ معتبر ہے یہاں صورت یہ ہے کہ یہ خبر واحد ایک صحابی نے آ کر یہ کہا کہ صاحب دیکھیے آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ بدل گیا بدل دیجئے. اور انہوں نے بدل دی تو جن فقہ کے نزدیک خبر واحد جو ہے وہ احکام میں معتبر نہیں ہے بلکہ یہ وہ اس زیادہ خبر, خبر متواتر ہونی چاہیے زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہونے چاہیے ان کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر واحد حکم میں تباتر کے متواتر کے کیوں اس واسطے کہ صحابہ کو اندازہ تھا اس بات کا قبلہ یہ رہنے والا نہیں بدلنے والا ہے آج نکل کل نیپرسوں بس حکم آنے والا ہے جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتظار تھا صحابہ کو بھی اس کا انتظار تھا اہن انتظار کی حالت میں چونکہ یہ خبر ملی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واسطے اس نے اس خبر واحد کو جو ہے بہت زیادہ معتور بنا دیا تو ون عام خبر واحد کی صورت نہیں ہے اس کی یہ ان کو کہا کہنا ہے یہ مسائل اس ایک حدیث اور اسے ایک واقعے میں آتے ہیں بس ان حدثنا اللہ بن صاحبان قال حدثنا عبد بن مسلم قال حدثنا عبد بن ابن دینار عن ابن عمر دوسری سند صنعت و حد دسنا قطعبۃ ابن العید و لفظ الحمل ابن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال اب الناس صفی سلاد الصبح بقبا آتین ان رسول اللہ, اللہ علیہ علی وقت وجوہ تو مسئلہ چل رہا تھا قبل کی تبدیلی کا اور یہ کہ یہ ابن عمر کی روایت ہے دونوں سندوں سے فرماتے ہیں کہ قبا میں لوگ صبح کی نماز میں تھے کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات آیت اتری ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قبل کعبے کا استقبال کریں یعنی قبلہ کعبے کو بنائیں رخ ادھری کریں تو پستق انہوں نے بھی اس کو قبلہ بنا لیا اور ان لوگوں کا رخ جو تھا جو نماز پڑھ رہے تھے وہ شام کی طرف تھا اس لیے کہ بیت المقدس شام میں ہے وہی ان کا قبلہ تھا تو وہ گھوم گئے پست دارو ارل وہ گھوم گئے معلوم ہوا کہ ادھر کو رخ تھا اب ادھر ہو گیا قبلہ تو جو اب اس میں یہی صورت ہوئی کہ جو مقتدی تھے وہ تو اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی گھوم گئے امام کو البتہ یہی صورت پیش آئی ہوگی کہ امام جو اس, اس طرف تھا اس کو چل کر کے ادھر آنا پڑا ہوگا تو یہ مسئلہ میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ یہ اتنی حرکت جو ہے اور چونکہ نماز کی ضرورت کی وجہ سے اس لیے اس کی اجازت ہوگی اور اس کی میں نے بہت سے جو ضروری مسائل تھے وہ بھی میں نے بتلا دیا تھا تو نمازی کے دوران قبلے کے لیے گھومنا یہ نماز کی ضرورت کے لیے جائز ہے میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو قبلہ معلوم نہ ہو تو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اس صورت میں ایسے ہی نہیں کہ بس وہ آ, کدھر کو بھی اپنا کھڑا ہو کر کے نماز شروع کر دے بلکہ یہ کہ اپنے فکری صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کدھر ہو سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے اور غور و فکر کے بعد جب اس کا ذہن ایک طرف کو مطمئن ہو جائے کہ بھائی ادھر قبلہ ہے تو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھے اس کو کہتے ہیں تحری کرنا تحری جو ہے وہ واجب ہے اگر قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا نہ ہو اور کوئی صورت صحیح پتہ کرنے کی نہ ہو تو اس صورت میں اس کو تحریر کرنی ہوگی یعنی غور و فکر کرنا ہوگا کدھر ہو سکتا ہے چاہے ادھر ہو یا نہ ہو ادھر کو روک کر کے نماز وہ شروع کر دے بیچ میں اگر اس کا ذہن نے یہ کام کیا کہ نہیں نہیں میں نے ادھر کو رخ کیا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ادھر کو ہے تو وہ نمازی میں گھوم جائے پھر اس کو ذہن میں اس کے خیال آیا نماز کے دوران ارے بھائی میسر تو غلطی ہو رہی ہے ادھر کو نہیں ادھر کو ہے ادھر کو ہے وہ ادھر کو گھوم جائے تو نماز کے دوران اگر تین چار دفعہ بھی اس کو گھومنا پڑا اور اس کا ذہن جو ہے وہ جدھر کو کام کر رہا ہے تو اس سے نماز پاسد نہیں ہوگی نماز درست ہوگی تو یہ میں نے مسئلے اسی حدیث سے نکال کر بتایا تھے اور اسی طرح سے کسی نمازی کا آگے بڑھنا یا کسی کا پیچھے ہٹنا یہ ساری بات میں نے گزشتہ ہفتے بتائی تھی اور یہ درست ہے تو معلوم ہوا کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا نماز کے دوران یہ قصہ قبا میں پیش آیا اور صبح کی نماز کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی وسلم پر تو آیت فضر کی نماز سے پہلے اتر گئی تھی تو آپ نے تو پوری نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی لیکن قبا والوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا دوسری آخری روایت اس سلسلے میں یہ ہے حدثنا ابو بکر ابن شیب کال حدسان کالحدنا سلمان الحرام فنتر فلن من بني پمرم بنی سلم وهم رکون في سلاط فجر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پھر یہ اتری قد کا پستما یہ سن دو ہجری میں آیت اتری تو ہم آپ کے منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہم اب آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جو آپ کو پسند بھی ہے تو آپ اپنا رخ اب مسجد حرام کی طرف پھیر لیجے۔ تو ایک شخص جو ہے بنو سلمہ تو گزرا بنو سلمہ میں یہاں جو قبا کے پاس جو قبیلہ آباد تھا وہ بنو سلمہ تھا یہ لوگ فجر کی نماز میں تھے اور ایک رکت پڑ چکے تھے تو ایک پکارنے والے نے آواز دے کر کہا کہ سن لوائے لوگوں قبلہ جو ہے وہ اب بدل گیا ہے تو پھر وہ جس حالت میں پہ تھے اسی حالت میں وہ قبلہ کی طرف کعبے کی طرف انہوں نے رخ کر لیا حدسنی ظہی ابن حرب کال حدسنا یابن سعید یعنی القطان قال حدثنا اشام قال اخبرانی ابیان عائشہ ان حبیب و ام سلمہ ذكرت كنيسة راينها بالحبشه فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنو على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك اضرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامه یہاں <تصفيق> مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے مسجد کے تعلق سے پہلے بھی آ چکی ہیں یہ بات کہ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے اور اس کے ساتھ پھر مسجد نبوی کا ذکر آیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی جس سے مسجد کی اہمیت معلوم ہوئی اور یہ کہ مسلمان جب کسی جگہ پہنچے تو وہاں ان کو پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کی جگہ بنائیں یہاں مسجد سے متعلق یہ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ازواج مطالعات میں حضرت عائشہ خود زوجہ متحرہ ہیں تو دوسری دو ازواج کے بارے میں ذکر کر رہی ہیں کہ انہوں نے ایک عبادت خانے کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا تو حضرت ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ حبشہ ایتھیوپیا کی طرف ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے تو وہاں انہوں نے کوئی عبادت خانہ کنی کوئی چرچ دیکھا تھا تو اس میں تصویریں انہوں نے بتائیں کہ وہ اس چرچ میں اور عبادت خانے میں تصویریں تھیں یہ ذکر انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں یہ ہوتا تھا جب کوئی نیک آدمی ہوتا تھا تو جب اس کا انتقال ہو جاتا اس کی قبر ہی کے اوپر یعنی وہ جہاں اس کے دفن کیا جاتا تھا وہیں ایک مسجد بنا دیا کرتے تھے اور اس مسجد میں یہ صورتیں تصویریں بھی بنا دیتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان تصویریں بنانے کا مقصد اصل یہ تھا کہ ان نیک لوگوں کی یادگار باقی رہے یہ اصل مقصد تھا جب ان کی یاد باقی رہے گی تو ان کو یاد کر کے ہم اللہ کی عبادت میں لوگ اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو متوجہ کریں گے تو اچھے لوگوں کو دیکھ کر کے اچھائی کا خیال آتا ہے یہ اصل میں تو تھا جذبہ اس جذبے کے تسکین کے واسطے طریقہ کار غلط اختیار کیا کہ تصویر بنا لی آگے چل کر کیا ہوا کہ شیطان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور انہی کی عبادت اور شروع کرا وہ معبود بن گئے تو جتنی بھی بت پرستی دنیا میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خالی پتھر کے ویسے ہی اپنے گھر, گھر لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک تصویر جو بنتی ہے وہ پتھر پہ وہ دراصل اس کی ابتدائی ہے کہ وہ کوئی نیک آدمی تھا اور اس کی تصویر بنی تاکہ اس کو یاد رکھیں ہوتے ہوتے وہی وہ معبود بن گیا اسی کو جو ہے انہوں نے بھگوان بنا لیا تو فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہے اللہ از کے نزدیک قیامت کے دن اس لیے کہ انہوں نے سر کو شروع کر دیا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت خانوں میں تصویریں نہیں ہونی چاہیے عبادت خانے بنتے اللہ کی عبادت کے واسطے نہیں ہے کہ خیر اللہ کی عبادت کے لیے حدسنا ابو بکر ابن ابیش و حدسنا بکی حد ابن کرسول اللہ مرد ہی پزاکرت امسلم و مبیبہ ام کنی ستن سمد کرنا بہو اس میں اتنی بات ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی سلم ام حبیبہ کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات انہوں نے کی آپ کی بیماری جو تھی جس میں آپ کا وصال ہوا انتقال ہوا اس بیماری میں یہ بات کی اچھا اس میں اصل میں یہ جو امام مسلم یہ حدیثیں یہاں لا رہے ہیں ابھی آپ نے پڑھا کہ قبل کا ذکر آیا تھا اور یہاں یہ حدیثیں لا رہے ہیں کہ عبادت خانے کے اندر تصویریں نہ بنیں اصل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم اس مسئلے کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کابت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں کعبہ کو ہم معبود بنا رہے ہیں کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے میں اور اسی طرح سے عبادت خانے کے اندر تصویریں رکھنے میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے یہ ہے اصل مقصد کہ وہ تو انہیں کو معبود بناتے اور ہم نے قبلے کو معبود نہیں بنایا بلکہ ایک رخ ہم نے متعین کیا عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں کابۃ اللہ کی نہیں کہبۃ اللہ کی طرف تو صرف رخ کرتے ہیں تو ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے یہ نہیں ہے کہ اسی بات سے ان کے ہاں کوئی رخ متعین نہیں ہے کہ مشرق ہوگی کہ مغرب ہوگی جدھر کو وہ بت رکھ دیں گے ادھر ہی کو وہ پوجا شروع کریں گے تو معلوم ہوا کہ اصل پوجا ان کے ہاں بت کیا ہے رخ رخ متعین کرنے کے واسطے نہیں ہے وہ ہمارے یہاں قبلہ رخ متعین کرنے کے لیے اسی واسطے اگر کاعبۃ اللہ بال فرض کسی وقت دانا خواصہ نہ بھی باقی رہے کسی بھی طوفان کی زد میں آ جائے یا کوئی اور ہلاکت و سبائی کی صورت ہو تب بھی امودری رخ کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایروپلین میں سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں وہ بھی تو اسی رخ کی طرف کو اپنا رخ کر کے اسی سمت میں نماز پڑھتے ہیں کابت اللہ تو نیچے ہے. کہ اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ اگر او فٹ نیچے زمین میں بھی کسی طرح سے پہنچ جائے تو بھی نماز وہ جو پڑھے گا وہ کعبے کی جو سمت ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھے گا کعبے کی نہیں تو معلوم کہ اصل معبود کعبہ نہیں ہے یہی بات بترانی ہے امام مسلم کو کہ مسلمانوں کے کابت اللہ کی طرف رخ کرنے میں اور مشرقین کے شرک میں بہت بڑا فرق ہے وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبا وعمر الناقد قالا حدثنا حاشم ابن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال ابن أبي, ابي حميد عن اروى ابن زبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا عائشہ رضی اللہ عا سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے آپ پھر کھڑے نہ ہوئے یعنی مطلب آپ کا انتقال ہو گیا آپ نے اپنے اس مرض میں فرمایا اللہ علانت کرے یہود اور نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تو عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد کہ یہی وجہ ہے اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لوگوں کے سامنے ہوتی یہ ایک مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ ہے انبیاء علی مسلاۃ وسلم کی قبریں جو ہیں وہ بعض جگہ ہیں مگر کوئی مصدق روایتیں ان کے تعلق سے نہیں مثلا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے فلسطین میں جہاں تو مجھے بھی اس کا خیال ہوا کہ ایک تو یہ کہ شعیب علیہ السلام اگر یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا تو ان کی قبر کا رخ جو ہے وہ ہوتا بیت المقدس کی طرف مگر اس کے بجائے کہبت اللہ کی طرف رخ ہے بات سن میں نہیں آئی کہ بھئی ایسا کیوں ہے تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ان کی جو قوم آباد تھی جس کی طرف وہ مبوس ہوئے تھے وہ اس وقت جو قبر ہے اس سے تقریباً ایک ڈھائی سو میل جنوب میں یہ مدیان کا علاقہ اور تبوک وغیرہ یہ تو اور چار سو پانچ سو میل ہو جاتا ہے ادھر قوم آباد تھی یہ دو سو دھائی سو میل نارتھ میں کہاں جا کر دفن ہوئے یہ دو مجھے اسکال ہے لیکن بارہ شعیب علیہ السلام کی قبر وہاں بتائی جاتی ہے اسی طرح سے یہ جامعہ اموی میں ہے اس میں قبر ہے اور وہ بھی قبر قبلے کی طرف اس کا رخ ہے جدھر مسجد کا رخ ادھر ہی قبر کا رخ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہہی علیہ السلام کی قبر ہے تو وہاں بھی مجھے یہ اشکال ہوا ایسے ہی فلسطین میں علیہ السلام کی خیرت علیہ السلام کی قبر کا ماں ہونا اس میں یہ اشکال تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو وہاں تھے البتہ تو اسی طرح سے ہندوستان میں یہ جو جہاں یہ بابری مسجد کا ہے اس علاقے میں ایک قبرستان میں مجھے جانے کا موقع ملا دیکھنے کا قبرستان تو بہت پرانا ہے اپنے حید معلوم ہوتا ہے کہ بہت پرانا ہے اس کے درختوں کو دیکھ کر اور وہ جو اینٹیں وہاں فرش پر لگائی گئی ہیں وہ جو ایک جگہ مقبرہ ہے وہ اینٹیں دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے اس لیے کہ یہاں اینٹیں وہی استعمال کی گئی ہیں جو بہار میں نالندہ ایک جگہ ہے وہاں ایک کھدائی ہوئی اور ایک خدائی کے نتیجے میں وہاں جو دیواریں نکلی ہیں اور فرش نکلا ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی تھی ایک زمانے میں جو بدھسٹوں کی کہتے ہیں کہ ڈھائی ہزار سال پرانی وہ یونیورسٹی نکل کر آئی تو میں وہ اینٹیں جو وہاں ہم نے دیکھی ہیں اس نالندہ میں ٹھیک وہی اینٹ وہاں فرش میں دیکھی ہے اس قبرستان میں اس میں دو کمرے ہیں اس پر خطوں نہیں دیواریں ہیں لمبی لمبی بڑی بڑی, بڑی قبریں ہیں اور ان قبروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک خبر جو ہے حضرت شیس علیہ السلام کی ہے اور دوسری خبر جو حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے. سمجھ میں نہیں آئی خیر علیہ السلام کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزم علیہ السلاۃ و السلام چونکہ اترے ہیں ہندوستان میں تو حضرت شیخ علیہ السلام بھی وہی ہوئے ہوں گے ان کی اولاد میں ہیں لیکن ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو یہ مارخین بڑی بحث کرتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں یا اس سے پہلے کہیں اب جب ان کا زمانہ ہی سر سے مختلف کی ہے تو کہاں سے ان کی قبر وہاں ہوگی میں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ صحیح روایتیں کچھ نہیں ملتی ایک محض ہے جہاں بھی ہے جس طرح بھی ہے ان خبروں کا ہونا تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اسی لیے مختی رکھا ہوگا کہ ان کی صحیح قبریں نہ معلوم ہوں کہ بھائی ورنہ تو لوگ شرک کو کرتے اور قبر پرستی کرتے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام انبیاء میں آپ کی قبر مبارک ہے کہ بالکل متعین طور پر ایسا کہ اگر کوئی شخص اس بات کا منکر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جو ہے مدینہ کے اندر نہیں وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ وہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نمبر میں یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے اب یہ ہوا کہ چونکہ مسجد کی توسیع ہوئی آگے وہ حدیث بھی آ رہی ہے ہوا یہ کہ اس توسیع میں قبر مبارک کا حصہ جو ہے مسجد کے اندر آ گیا تو اس لیے یہ ہوا کہ کہیں اگر قبر کو ایسی کھلا رکھا جاتا اور لوگ نماز پڑھتے ہوتے تو کہیں یہ نہ ہو کہ صاحب یہ قبر پرستی ہو رہی اس لیے یہ ہوا کہ وہ قبر کے اطراف میں دیواریں کھڑی کر دی گئیں تاکہ یہ خدشہ نہ رہے کہ قبر جو ہے قبر مبارک مسجد میں ہو جانے کی وجہ سے جب لوگ نماز پڑھیں تو یہ بات نہ ہو کہ یہ آپ کی عبادت ہو رہی آپ کو سجدہ ہو رہا ہے یہ ہے حضرت عائشہ کا فرمانا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی خبروں کو مساجد بنا دیا تو اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی اسی لیے قبر آپ کی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے فا احدثنی حارون ابن سعید ایلی و حرمل ابن یحییٰ قال حرمل اقبرنا وقال حارون احدثنا ابن وحاب قال اقبرا یونس ابن شہاب قال اقبرا الله اللہ ابن عبداللہ ان عائشہ وعبداللہ ابن عباس قالا لما نزلت برسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تفق یطرحو خمیصتا لہو على وجہه فا اذا اختم کشفها عن وجہه فقال وہو کذالک عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی کمبلی جو تھی چادر وہ اپنے منہ پر ڈال لی تھی جب آپ کو تھوڑا سا آرام ہوا تو آپ نے اپنے چہرے مبارک کھولا اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا تو آپ گویا یہ فرما کر کے لوگوں کو اس بات سے ڈرا رہے تھے کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں جیسا انہوں نے یہود و النصارا نے کیا تھا یعنی تم اپنے نبی کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ مت کرنا یہ ہے آسف. حدثنا ابو بکر ابن ابی صحیح و اسحاق ابن و ابراہیم و لفظ بکر قال اسحاق اخبرہ وقال ابو بکر حدثنا زکریہ ابن عادی عن عادی انعبید ابن عمر عمر عن امر عمر ابن عمر ان زید ابن ابی انیسا ان عمر ابن ان عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بقسم وهو يقول اني ابرؤ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متقدا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا جندب رضی اللہ فلاقی القبور اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ فرماتے سنا آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف میں اس بات سے میں برات کرتا ہوں یعنی اللہ کے خاطر میں اس بات سے بری ہونا چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے کوئی تم میں سے میرے لیے کوئی خلیل ہو خلیل اصل میں خلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے واسطے دوسروں سے تعلق اپنا ختم کر لے کسی کے محبت میں دوسروں سے اپنا تعلق ختم بس ایک سے تعلق ہے یہ ہے خلہ اس سے خلیل بنا ابراہیم علیہ السلاط و کو خلیل اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے اپنا تعلق ختم کر لیا اللہ کے خاطر نہ ماں باپ سے تعلق رکھا اور نہ خاندان سے نہ وطن سے یہاں تک یہ ہوا کہ اگر اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جا کر وہاں چھوڑ جاؤ تو وادی غیر ذرا میں وہاں چھوڑ دیا معلوم ان سے بھی تعلق نہیں یہاں تک جب ہوا کہ اب بیٹا جوان ہو گیا اب اس کو ہمارے راستے میں ذبح کر دو ذبح کرنے کھڑے ہو گئے اللہ کی خاطر ہر چیز کو چھوڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو فرمایا کہ ویز اب ابراہیم اور پور کلیمات اللہ نے آزمایا تھا ابراہیم کو علیہ السلام چند باتوں سے پورا کر دکھایا انہوں نے تو اسی لیے ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے بری ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل بنے تو مطلب یہ ہے کہ میرا خلیل نہیں اللہ کے خلیل بنو یہ ہے حاصل کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے ابراہیم کو خریل بنایا تھا تو میں میرے لیے بھی بس میں اللہ کی محبت میرے دل میں ایسی ہے کہ میں سب سے تعلق ختم کرتا ہوں میں اللہ کے خاطر تو کوئی میرے ساتھ اس طرح تعلق نہ کرے کہ سارے سب, سب سے چیزوں سے تعلق ختم ہو جائے یہاں تک کہ اللہ سے بھی تعلق ختم کر لے صرف مجھ سے تعلق رکھے یہ غلط ہوگا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنی امت میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے دوست ہیں اور واقعی یہ ہے کہ انہوں نے حق صدیقی ادا کیا ہے عمر بھر تو ایک, ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا میرے اوپر جو بھی احسان ہے میں نے اس کو ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ میں اس کے احسان کا بدرا نہیں دے سکا ہوں اللہ اس کا بدرا دیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تو بہت اونچا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے خلیر بنا لیا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تو صرف اللہ سے محبت کرتا ہوں اوروں سے نہیں لیکن اگر میں کسی اور کو خلیر بناتا اپنی امت میں تو ابو بکر کو خلیر بناتا اور آپ نے فرمایا سن لو اس بات کو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے اپنی امبیا کی قبروں کو اور اپنے نیک بندے جو تھے ان کے, ان کے اندر آپس میں ان کی قبروں کو انہوں نے سجدگا بنا لیا تو آپ نے فرمایا اس بات کو یاد رکھو تم قبروں کو سجدگاہ مت بنانا میں تم کو اس بات سے روکتا ہوں تو یہ معلوم ہوا کہ صرف ایک اللہ سے محبت اور تعلق ہونا چاہیے اور کسی سے نہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت جو ہے وہ اللہ کے خاطر اس لیے کہ وہ رسول اللہ سے اس لیے نہیں کہ محمد ابن عبداللہ ابن آپ سے تھے تو یہ وجہ نہیں بلکہ رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ آپ چونکہ حبیب اللہ رسول اللہ ہیں اس, اس نسبت سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ خیر جزا حقب اللہ خیرک اللہ معی ہو گیا باپ جی بکر ابن ابي سیب و ایساق ابن ابي بکر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بکر حدثنا زکریہ ابن عدیب عن عبید اللہ ابن عمر عن زید ابن ابي انیسہ عن عمر ابن حرہ عن عبداللہ ابن الحارس النجرانی قال حدثنا جندب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمسن وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذ القبور مساجدا انی انہاق ماندار کا تو مسئلہ چونکہ کتاب اس چل نہیں ہے اور اس میں جہاں اور مسئلے آئے وضو کے غسل کے نماز کے ان میں ایک مسئلہ مسجد کا بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ رسول یہ جندب صحاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے انتقال سے پانچ دن پہلے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں اس بات سے بےتا بری ہوتا ہوں کہ میں کسی کو تم میں سے اپنا خلیل بناؤ تو خلیل کا مطلب یہ ہوا ایسے دوست اور کہ اس کی دوستی اور اس کی محبت دل میں اس طرح سے پست ہو جائے کہ وہ جگہ کسی اور کے لیے نہ رہے ایسی شخص کو یا ایسے فرد کو جس سے ایسی محبت ہو جس کو کہتے ہیں بلا شرکت کوئی کسی کے ساتھ ایسی محبت نہیں جیسے اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں خلیل کلا کہتے ہیں دل کی گہرائی میں اور تنہا بس اسی کی محبت ہو خلوط بھی اسی سے کہتے ہیں تنہائی تو یہ خلیل یہ معنی ہے کہ میں اس بات سے بری ہوتا ہوں کہ میرے, میرے واسطے تم میں سے کوئی خلیل ہو یعنی کیا مطلب کہ میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں کیوں اس واسطے کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا اس لیے اللہ نے جب مجھے خلیل بنایا تو میرے دل میں ہی بس اللہ ہی کی خلق اور محبت ہو ویسی محبت جیسی اللہ کے ساتھ میرے دل میں ہو وہ محبت میں کسی اور سے کروں میں اس سے بے تعلق ہوتا ہوں اور فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو پھر میں ابو بکر کو خلیل بناتا اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام صاحب سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محبت تھی تو ابو بکر کی تھی کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتے رضی اللہ عنہ اور آپ نے یہ اس میں فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ یعنی جو امت گزر چکی وہ اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد بنا مساجد سجدگا یعنی وہ وہیں سجدہ کر لیا کرتے تھے حالانکہ سجدہ جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے مسجد کو مسجد کہتے ہیں اسی واسطے ہیں کہ وہ جگہ جو اللہ کے عبادت اور اس کے سامنے جھکنے اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے بنائی گئی کیونکہ عبادت میں اہم ترین حصہ جو ہوتا ہے نماز میں بھی وہ سجدہ ہے تو اس لیے اہم ترین جز کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں یعنی سجدہ گاہ تو قیام گاہ نہیں کہتے رکو کی جگہ نہیں کہتے قادے کی جگہ نہیں کہتے اہم ترین حصہ نماز کا جو ہے وہ سجدہ ہی ہے اس واسطے مسجد کو مسجد کہتے ہیں تو امتوں نے اپنی انبیاء اور اپنے قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا فرمایا یاد رکھو تم قبروں کو سجدے کی جگہ مساجد مت بنا لینا میں تم کو اس بات سے روکتا ہوں اتنی صاف حدیث ہونے کے باوجود پھر اگر کوئی تعبیل کرنے لگ جائے اور جائے ایسا نہیں اور ویسا نہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو وہ لوگ جانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے صاف روک دیا تھے مسلم شریف کے حادث ابن سعید ابن ابن نے ان سمانی یس کرو سمعمار قدر کر تم مسجد رسول اللہ اللح... یقور من بنا مسجد تو اللہ الخولانی کہتے ہیں کہ انہوں نے عضرت عثمان ابن رضی اللہ عنہ سے سنا جب لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے اس وقت جس وقت عضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد محبوبی کے اندر توسیع کی اضافہ کیا آج بھی وہ اضافہ متعین اور مشخص ہے ترکوں نے ایک کام یہ بہت اچھا کیا جہاں اور باتیں غلط تھیں کہ بیدات اور خرافات کے نشانات قائم کر دیے تھے ان ترکوں نے وہاں ایک کام یہ اچھا ہوا تھا کہ مسجد نبوی میں یہ صورت کر دی کہ وہ آج تک ان کے حدود متعین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کتنی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا تو وہ کتنا ہوا ارے تو مر نے اضافہ کیا تو کتنا ہوا یہ چیزیں جو ہیں وہاں متعین طور پر معلوم ہو سکتی ہیں تو قبل کی طرف جو دو صفوں کی جگہ ہے تین صفوں کی دو صفوں کی کہیے اسے ویسے تین صفیوں بن جاتی ہیں کہ بیچ میں پلرس آ رہے ہیں تو اگر ان کو بھی سخت مان لیں کیونکہ وہاں بھی سخت بن جاتی ہے تو اس طرح سے تین صفوں کی جگہ جو بنتی ہے قبلے کی طرف یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس میں اضافہ کیا تھا تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسجد آگے بڑھائے قبل کی طرف تو امام کی جگہ بدل گئی جہاں امام پہلے کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جگہ بدل کر امام کی جگہ آگے چلے گئی تو اب ظاہر ہے کہ بھائی امام کی جگہ آگے بڑھے گی تو سف اول بھی آگے بڑھ گئی دوسری سف بھی بڑھ گئی اصل تو نماز جو ہے نماز کی جگہ وہی ہوگی کہ جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں یا اس سے پہلے پہلی دوسری طرف کھڑی ہوتی پیچھے اگر اضافہ کرتے تو کوئی بات نہیں آگے بڑھ رہی مسجد اصل مسجد وہاں ہے جہاں یہ اصل مسئلہ تھا تو اس وقت صحابہ کو اس میں یہ اشکال ہوا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے بلا مسجد کے اندر بھی تو یہ اس پر عثمان ندی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اور بکیر راضی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ عثمان نے یہ اضاف اس میں کیا تھا کہ اللہ کے خاطر یا تغیب ہی تعالی تو جس نے اللہ کے لیے اللہ کی خاطر مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا تو عثمان نے اس حدیث کو جو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ کی اس سے اصل ان کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ میں کون سا ناجائز کام کر رہا ہوں بھائی مسجد ہی تو بنا رہا ہوں اگر یہ بھی مان لو کہ یہ مسجد آگے اضافہ ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد ہی تو ہے اور مسجد بنانا خود سی نقسی اپنی جگہ پر جو ہے ایک نیکی کا کام ہے اور اللہ کو یہ کام پسند ہے تو میں کو غلط کام تو نہیں کر رہا اور ابن عیسا جو ہے رابی ہو اس میں اپنی روایت میں مس فل جن کا رفظی ہے اللہ اس کی جیسا گھر جنت میں بنائیں گے تو مصروح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اینٹ پتھر اس نے لگایا ویسے اللہ نے ابھی لگائیں گے خاصر اس کا یہ ہو نکلے گا کہ جس خلوص کے ساتھ جس تخبے کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کے جس جذبے کے ساتھ اس نے دنیا میں یہ مسجد بنائی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اسی اخلاص کی مقدار کے لحاظ سے وہاں اس کے باستے گھر بنائیں گے اس سے مسجدوں کی تعمیر کی اہمیت معلوم ہوئی کہ بھائی جس کو اپنا گھر جنت میں بنانا ہو دنیا میں مسجدیں بنائیں اچھا گھر مسجد اب کسی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائے تو اس کا مطلب جنت میں اس کا گھر بنے گا نہیں ظاہر ہے کہ یہ بات تو اللہ کے رحمت سے وعید ہے بھائی جتنا جس سے ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک اینٹ لگا سکتا ہے یہ ایک اینٹ کے لگانے میں مدد دے سکتا ہے اتنا ہی اگر وہ کر سکتا تھا اس نے کیا اللہ کی ردا کے لیے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کے واسطے پورا گھر وہاں اس واسطے جتنا ہو سکے مسجدوں کے معاملے میں مدد ہونی چاہیے حدن حرب و محمد ابن مسلح حدثنا حد ابن مخلت قال اخبرنا عبد الحمید ابن جعفر قال حد ابی المحمود ابن لبید ان عثمان ابنا عفان اراد ابنا المسد ذلك اللہ اس میں بات ہوا صاف ہو گئی کہ محمود ابن لبید کہتے ہیں کہ ابن اللہ عنہ نے جب مسجد کے تعمیر کا ارادہ فرمایا وہ مسجد نبوی کے لوگوں کو یہ بات ناپسند ہوئی لوگ چاہتے تھے کہ جو اس حیث ہے مسجد نبوبی کی اس کو اسی حالت میں رہ نتیجہ مسجد کو بنا بنانے بنا لو جا کر کے اس کو کہیں کچھ چھیڑتے یہ تھا لوگوں کا سمجھنا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر بھی خلیفت المسلمین ہے یہی فرق ہوتا ہے اصل میں آدمی اور آدمی میں ایک فقیر جس انداز میں بات کو سوچتا ہے دوسرا آدمی اسی بات کو اس حکمتوں کو دین کے سمجھے ضروری نہیں جذبہ دونوں کا ہو سکتا ہے ہو۔ جذبے کا سوال نہیں سوال ہے اس سمجھ کا جذبہ لوگوں کا صحیح تھا یہ تھا جذبہ کہ مسجد نبوی جو ہے اس پر کسی طرح کی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہونی چاہیے ایز اٹ از اس مسجد کو چھوڑ دینا چاہیے یہ لوگوں کا جذبہ ظاہر ہے کہ جذبے کی تو قدر کریں گے لیکن یہ کہ عثمان عظیم کی نظر اس پر تھی کہ وہ مسجد یوں بنانے کو تو اور بنا لیں لیکن سوال یہ کہ جو مسجد نبوی کی فصیلت ہے لوگ تو یہ چاہیں گے کہ وہ فضیلت ان کو حاصل ہے وہ دوسری مسجد چھوڑ کر تو یہی نماز پڑھنے آئیں گے اور مسجد مسجد جو ہے اس, اس, اس کے اندر خیر اور برکات جو ہیں وہ جب وہ جماعت کی وجہ سے جو جماعت کے مسجد نبوی کے اندر ہوگی لوگ اس میں آ کر شامل ہونا چاہیں گے تاکہ ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے اس لیے اس کو جتنا وسیع کرتے جائیں گے جماعت بڑھتی جائے گی اور جماعت و شریک ہونے والوں کو وہ برابر ثواب ملتا جائے گا یہ تھی عدالمان رضی اللہ ان کی کہیے اس واسطے انہوں نے مسجد میں تو اللہ بارک اللہ اس لیے اور انہوں نے جو بات یہ کہی کہ بھائی ہم جو میں جو کر رہا ہوں وہ مسجدی تو بنا رہا ہوں مسجد بنانا خود اللہ کے نزدیک بڑی نیک ایک کام ہے تو فرماتے ہیں یقول کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں مصر ہو اس کے جیسا گھر بنائیں گے یہ عثمان عنہ کی واقعی یعنی سکھ ہمیں مہارت کی بات ہے اب ایسے ہی جیسے خود ان سے دو دو باتیں ثابت ہیں کہ ایک جمعہ کے میں ایک اذان کے اضافے کا, کا مسئلہ ہے ایک اذان انہوں نے کا اضافہ کر دیا کیونکہ آبادی بڑھ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی آبادی بہت مختصر تھی تو اور کاروباری زندگی اتنا نہیں پھیلا تھا اس لیے یہ ہوا اس زمانے میں تو یہ تھا کہ بھائی لوگ خود ہی پہلے سے آگے بڑھ جاتے تھے مسجد کے اندر اور خطبے کی اذان ہوتی اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے عثمان اضلاع کے زمانے میں یہ ہوا کہ مدینے کی آبادی بڑھ گئی ہے اور کاروبار بازار کا جب آبادی بڑھتی ہے تو بازار کے اندر ہم ہمی بڑھ جاتی تو بازار میں ہم ہمی بڑھ گئی اب لوگوں کو اس کاروبار میں اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ بھائی اب جمعہ کی نماز ہوتا ہے چلو اس لیے عثمان رضی اللہ عنہوں نے ایک اذان کا اضافہ کر دیا کہ بھائی خطبے کی اذان سے کچھ پہلے آدھا پون گھنٹہ پہلے ایک اذان ہو جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی اذان جمعہ کا وقت آ گیا اور وہ اذان خطبہ سے پہلے وہ پہنچ جائیں تو وہ یہ ان کی سمجھ کی بات اور آج تک وہ سلسلہ چلا تھا اسی طرح سے جو ممبر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر اس کے تین درجے تھے یہ ہوتے ہیں تین سیڑھیاں ایک دو اور تیسری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجے پر کھڑے ہوتے تھے تو جب ابو بکر صدیق و جلان کے کا زمانہ آیا انہوں نے اپنے لحاظ سے اس بات کو بےحد ابھی سمجھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے وہاں میں کھڑا ہوں وہ ایک درجہ نیچے اتر گئے وہاں کھڑے ہو کر کے کپڑا دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ آیا وہ ان سے بھی زیادہ بات ہے تو اور ایک درجہ نیچے اتر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا جہاں وہ بکر کھڑے ہوتے تھے تو اب حضرت محنت رضی اللہ کا زمانہ آیا خلافت کا آج عثمان اوپر ہی چڑھ گئے جہاں رسول اللہ صلاح سلم کھڑے ہوا کرتے ظاہر ہے کہ ان کے, کے فطا کی بات ہے اب آگے گنجائش نہیں اس کا مطلب یہ کہ میں اگر بالفس زمین پہ کھڑا بھی ہو جاؤں گھر جا چھوڑ کر کے اب اگر مطلب میرے بات کوئی آئے گا تو کیا زمین میں درک ہو دے گا یہی یہی بات ہے جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے انہوں نے صحیح طور پر اس کا استعمال کیا اور وہاں پہنچ گئے ظاہر ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا ابو بڑے ادب والے تھے اور تمہارے بڑے ادب والے تھے اور عثمان بڑے گستاخ نکلے نعوذ باللہ نے ظاہر یہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہ یہ اصل میں فقہ کی بات تھی وہاں ان کے لیے ان کے پاس گنجائش تھی نیچے اترنے کی اتر گئے اور عثمان کے لیے گنجائش نہیں تھی اس لیے انہوں نے یہ صورت کی تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ فکا اور غیر فقہ کا مسئلہ کہ وہ کہا نظر بڑی گہری ہوتی یہ صحابہ میں بھی یہ فقہاء ہے دراصل وہ حسن محمد بن العلال حمدانی ابو کریہ قال تسنا ابو ماوی ان الا ما سن ابراہیم ان الاسود والقمہ قال اتينا عبد الله ابن مسعود في داره فقال اصلهاؤلاء خلفو وقلنا لا قال فقوم فقومو فصلوا فلم يأمر نبی اذانن ولا اقامه قال وذهبنا لنقوم خلفه فآخذ بأيدينا فجعل أهدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا لا ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفتيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فارم ہم خط فالکلاتم واقع اللہ اسود اور القما یہ دو تادئی ہیں بڑے مشہور تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے گھر میں حاضر ہوئے کوفے میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو وہاں یہ دونوں پہنچے اسود بھی القما بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان سے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی ہاں اولا مراد یہ ہے کہ وہاں جو مسجد کے اندر نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی یہ حاصل تھا ان کو پوچھنے کا اور مسجد کے اندر نماز کون پڑھاتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں جو اس وقت گورنر تھے تو تبد اللہ مسعود نے کہا کہ ان لوگوں نے جو تم سے پیچھے نماز پڑھ لی تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو تو اور انہوں نے ہمیں نہ تو اذان دینے کی حکم دیا اور نہ اقامہ کا مسئلہ جو یہاں آ رہا ہے وہ یہی آگے کی اور چیزیں تو ہیں ہی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو چاہے دو صورتیں ہیں یعنی مسجد میں نماز کا مسئلہ نہیں بلکہ مسجد سے ہٹ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے مسجد میں نماز پڑھی جائے گی تو اذان بھی ہوگی اقامہ بھی ہوگی یہ تو ثابت ہے تو اس میں تو کوئی سوال نہیں مسجد سے ہٹ کر اگر نماز پڑھی جا رہی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اذان ہو یا نہ ہو اقامہ ہو کہ نہ ہو پھر جب کہ نماز پڑھنے کی بھی دو صورتیں ایک تو یہ کہ جماعت سے نماز پڑھ رہے اور دوسری صورت یہ کہ اکیلے نماز پڑھ رہے تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ تو کہاں عبداللہ عبد محسوس نے تم نماز پڑھ لو وہاں بھی مسجد میں نماز نہیں ہوئی اذان ہو چکی اسی لیے تو پوچھنا رہے کہ نماز انہوں نے پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھی اب یہاں جب عبداللہ بن مسعود ان سے کہتے ہیں اسود القما سے تم یہاں پڑھ لو لیکن انہوں نے اذان اور اقامت کہنے کا کہ ہم کو حکم نہیں دیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں ہیں عبداللہ بن مسعود کے تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو پکڑا اور ایک کو ہمارے دائیں اور ایک کو اپنے بائیں کھڑا کر دیا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے تو پہلے تو ایک م... پہلا مسئلہ جو تھا میں اس کو صاف کروں اس سلسلے میں بعد لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ صاحب آ... آ... اذان بھی ہوگی اور اقامہ بھی ہوگی لیکن میجارٹی اس طرف گئی ہے کہ اگر جس محلے کے اندر آپ ہیں اور وہاں مسجد کے اندر اگر اذان ہو گئی ہے تو پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں وہ اذان جو ہے وہ کافی ہے صرف اقامت کہو اور نماز پڑھ لو یہ ہے میجارٹی کی رائے اگرچہ عبد اللہ مسعود کے بارے میں یہاں جو روایت سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ نہ اذان کا ہی لوائی نہ انہوں نے اقامت کا لوائی معلوم ہوا اذان بھی وہی کافی ہے اور جو اقامت مسجد میں ہوگی وہی کافی یہاں ادھر ہوتی نہیں عبداللہ بن مسعود کی نظر اس پر ہے رضی اللہ عنہ کہ اذان اور اقامت کا مقصد کیا ہے اذان اور اقامت کا مقصد یہ ہے کہ اذان سے تو حاصل ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے اور اقامت تو حری ہے کہ جو لوگ موجود ہیں مسجد کے اندر ان کو اس بات کے لیے حکم مل جائے کہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے لیکن جو دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں یا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کو کیا ضرورت ہے اذان کی ضرورت نہیں اقامت کی ضرورت عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی نظر اس پر ہے لیکن بہارا چونکہ اذان اور اقام سنت ہے سنت کا ضوابط ملنا چاہیے اس لیے بات کی تو یہ کہ بھائی اذان بھی دور اقامہ بھی کو لیکن بات کہتے ہیں کہ بھائی اذان کا مقصد تو یہاں کوئی حاصل ہوگا نہیں اذان تو وہ کافی ہے جو مسجد میں ہو گئی البتہ اقامہ ہونی چاہیے چاہے اقامہ کی سنت کا ثواب مل جائے یہ ہے میجورٹی کی رائے اب یہ دوسرا مسئلہ آیا کہ جب امام ہو اگر امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہے اگر کئی ہے تب تو, تو ٹھیک ہے پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن اگر ایک مقتدی ہے تو بھی بات صاف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس سے معلوم ہوا کہ دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اللہ اللہ عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے ساتھ آپ کے گھر میں انہوں نے رات گزاری اور جب آپ تحجد کے لیے کھڑے ہوئے عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے یہ چھوٹے تھے ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا یہ کھڑے ہو گیا آپ کے بائیں طرف تو آپ نے نماز کے دوران ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پہنچا کان تک تو کان پکڑ کے اشارہ کر دیا تو وہ دائیں طرف آنا تو وہ دائیں طرف کھڑے ہو گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو مقتدی کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ بھائی اس کو پیچھے کڑا ہونا چاہیے کہ برابر کڑا ہونا چاہیے بعض لوگ اس میں بے وجہ کی ایک باغ کھڑی کر دیتے ہیں کہ نہیں برابر ہونا چاہیے برابر اے بھائی برابر کا مطلب یہ ہے کہ بال فرض اگر تھوڑا بہت ایک انچ بھی آگے ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی مقتدی کے لیے تھوڑا پیچھا ہونا ضروری ہے اگر وہ ایک دو انچ پیچھے ہو جائے تو یہ احتیاط کے مطابق ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں تو ایک تو یہ رہ گئی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہیں تو یہاں عبداللہ ابن مسعود جو کر رہے ہیں عمل وہ یہ کر رہے ہیں ایک کو دائیں ایک کو پائیں یہ عبداللہ ابن مسود کرائے لیکن دوسرے کو جو ہیں ان کی رائے یہ نہیں ہے آگے چل کر کے جو مسئلہ وہ یہ ہوا کہ جب اگر پیچھے جگہ ہے تو کوئی ودا کہ دو مختدیوں کو دائیں اور بائیں کھڑا کیا جائے وہ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تو اس لیے کے یہ عبداللہ مسود کی اپنی رائے یہ رائے صحابہ کا وہ اشتہاد ہے کہ جس میں ایک صحابی نے کوئی اشتہار کیا دوسرا نے خود کیا اور فقان آگے چل کر کے وہ کسی نے کوئی لیا کسی نے کوئی بات لی معلوم اشتہاد جو ہے وہ جن معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہ ہوتی تھی صحابہ بھی اشتہار کرتے تھے اور آگے چل کر کے وہ اگر صحابہ کے اشتہار کے سامنے نہیں تو مستہدین نے اشتہار کیا تو اب یہ ایک مسلح دو مسئلے ہو گئے تیسرا مسئلہ اور آیا کہتے ہیں جب انہوں نے رکو کیا تو ہم نے جو ہے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جیسے رکو میں ہوتا ہے ہاتھ کا رکھے جاتے ہیں گھٹنوں پر ایسے تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ ایسے مارا کیونکہ وہ تو ہم برابر تو کھڑے تھے مطلب یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہے انہوں نے کس طرح سے کیا انہوں نے اپنے ہاتھ اس طرح سے ملا کر کے اور ایسے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں یوں کر لیا یہ ہوئی اس کو تمہارے بات سمجھ آ رہے نہیں بس ایک تو یہ کہ ایسے گٹوں پر ہاتھ رکھے جائیں اور ایک یوں ہاتھ ملا کر کے اور دونوں رانوں کے بیچ میں کر لیا جائے یہ لائبریری محسوس کر رہے ہیں کے تمام فکان نے اس عمل کو نہیں لیا کیونکہ زیادہ صحابہ سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی گٹنوں پر ہاتھ رکھنے والے بات لیکن بارہ عبداللہ اللہ بن مسعود بڑے جریل و قدر صاحبی ہیں ان کی یہ بات نقل کر رہے ہیں انہوں نے اپنی دونوں رانوں کے بیچ میں دونوں ہاتھوں کو کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلم سرابی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر کچھ لوگ جو ہیں امیر مقرر ہوں گے اور یہ نمازوں کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے اور یہاں تک کہ وہ بالکل جیسے ایک دم نکلنے لگتا ہے کسی کا اور وہ اس طرح کی حالت کہ وہ اثر کا وقت جو ہے بالکل اب معلوم ہوا کہ اب جانے لگا تب جا کر نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اگر تم ایسا دیکھو کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تم اپنی نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھا کرو ان کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں وق آلو سنا تک ماں سے اور اب رہ گئی بات یہ کہ یہ بھی تو غلط ہوگا کہ صاحب ہر آدمی اگر اپنی اپنی جگہ پر نمازیں پڑھنے شروع ہو جائیں تو اس سے تو انتشار پیدا ہوگا تو اس لیے وہ رب اللہ علیہ مسود کہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جا کر نماز پڑھ لینا وہ نماز تمہاری نفل بن جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز پڑھ چکا اور کہیں جماعت ہو رہی ہو تو وہ جماعت کے احترام میں اگر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے وہ نفل بن جائے گی اب جن لوگوں کے ہاں۔ نفل کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں کیا بولتے ہیں مثلاً اثر کے بعد بھی اگر نفل پڑھ سکتے ہیں حالانکہ حدیث سے تو یہ بات ہے کہ اثر اور فجر کے بعد نماز نہیں اسی لیے جو فکا جن کے سامنے یہ حدیث وہ منع کرتے ہیں فجر کے بعد اور اثر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی لیکن جو جن کا مسلک ہے یہ وہ ایسا کرتے جیسا ہم اور ہنفیہ کا مسلک ہے لیکن سراطیں کیا مثلا ہے اگر وہ ہے تو وہ اثر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہنفیا اور ہم بلیوں کیا نہیں ہوگا کیونکہ جب فجر کے بعد کوئی نماز ہے ہی نہیں تو نفل بنے گی کیسے اثر کے بعد کوئی نماز ہے ہی نہیں سن نفل بنے گی کیسے ایسے فقہا کے نزدیک صرف ظہر اور عشا کی نماز ہی ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر اپنی نماز پڑھ لی اور پھر جماعت ہو رہی ہے اس میں شریک ہو جائے تو اپنی نماز سے تو فرض ادا ہو گیا اور اس سے نفل ہو جائے گا سراب مل جائے گا جماعت کا تو یہ عبداللہ ابن محسوس بہرحال اتنی بات سامنے آئی اور فرمایا جب تم تین ہو تو اکٹھے مل کر نماز پڑھ لو جیسے ہم نے پڑھی تھی ایک لائن میں آ جاؤ اور جب تم اس سے زیادہ ہو تو تم میں کا ایک آدمی آگے رہے یہ ان کی رائے تھی اور وہی راج اور جب کوئی تم میں سے کوئی رکوع کیا کرے تو اپنے جو رانوں کے ساتھ اس طرح کونیاں لگا کر کے اور اپنے حتیلوں کو اس طرح ملا کر کے وہ اس طرح رکوع کیا کرے اور وہ اللہ تبن مسود نے فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیاں الگ, الگ الگ تھیں وہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگلیاں مجھے ابھی بھی نظر آ رہی ہیں مطلب کیا تھا کہ یہ جو رقو کے اندر چاہے تو عبد اللہ کے مطابق یوں ملائے اور چاہے گھٹنوں پر رکھے معلوم ہوا کہ اس طرح ملانا نہیں چاہیے اپنی انگلیوں کو بلکہ کھلا رکھنا چاہیے سنت ہے قال کالا جب ابھی کالا بجار تو رخ بتار یاد ہوگا پچھلے ہفتے جو حدیث جس پر درس ختم ہوا تھا دو تین حدیثیں آئیں تھیں جس میں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رکو میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے سے تو روکا تھا اور دونوں رانوں کے بیچ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کرنا اور ایک اپنی انگلیوں کو ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملا دینا اس داخل کر کے انگلی جیسے تسبیح کے اسپو کہتے ہیں انگلیوں کو انگلیوں کے اندر پھنسانا اس طرح کر کے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے بیچ میں کرنا یہ عبداللہ ابن مسعود ایسا کر رہے تھے یا ایسا کرنے کو انہوں نے فرمایا یہ بات آئی تھی حدیث میں اب اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے اور وہ یہ ہے مصحف ابن سعد ابن ابی بقاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ مصحب تو صاحبی نہیں ہے صاحب نے بھی بقاس مشہور صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں کر لیا روکو کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ نہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو کہنے لگا کہ میں نے پھر وہی کام کیا پہلے والا دوبارہ کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے رانوں کے بیچ میں کیا گھٹنوں کے اوپر نہیں رکھا انہوں نے میرا ہاتھ جو ہے اس پر انہوں نے ہاتھ مارا اس طرح سے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو ایسا کرنے سے روکا گیا ہے اور ہم اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں تو اب یہ دوسرا عمل سامنے آیا میں اس سلسلے میں یہ ایک بات ہی میں بتلا دوں یہ جو بالکل ایک دوسرے کے مخالف مسئلے حدیثوں میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور جو لوگ فار سے مستغنی ہو کر اور یہ, چا... یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم حدیثوں پر براہ راست عمل کر لیں گے ان کے نزدیک تو ایک ہی صورت انہوں نے یہ تجویز کی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں گے کون سی حدیث صنعت کے لحاظ سے قوی ہے اور جو صنعت کے لحاظ سے مضبوط ہے اس کو لے لیں گے جو صنعت کے لحاظ سے کمزور ہے اس کو چھوڑ دیں گے انہوں نے تو اپنا یہ اصول بنا لیا لیکن سوال یہ پھر بھی رہ جاتا ہے کہ بھائی آخر یہ دو عمل ہوئے کیسے باعث دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیا دوسرے حدیث میں آ رہا آپ نے یہ عمل کیا بعض صفحہ صحابی کی طرف جا کر منسوخ ہو جاتا ہے وہ عمل اگر اس میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ دینی معاملات دینی معاملات کے اندر صحابی جب کوئی بات فرمائیں تو تمام علماء امت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگر سے موقف ہے حدیث بظاہر لیکن وہ حدیث اس لیے ہے کہ صحابی جب کوئی دین کے معاملے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کہہ نہیں سکتے جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی ہیں اور مسئلہ ہے دین کا دینی معاملات ہیں دین کا مطلب یہ ہوا کہ حلال حرام کی بات ہے یا پھر وہ عبادات سے متعلق مسئلہ ہے تو صحابی کیسے خود سے کہہ سکتے ہیں انہوں نے اگر سے نام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت لیکن جب کوئی فتویٰ دے رہے ہیں وہ تو فتوا تو وہ جب ہی دیں گے جبکہ انہوں نے آپ سے سنا ہوگا تو اس لیے میں نے کہا کہ موقف یا مرفو وہ صحابی کا عمل آ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا رہا تھا لیکن ایک دوسرے سے اگر مختلف ہے دو تیسوں کے اندر تو سوال تو پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف ہوا کیسے اس لیے اس میں یہ کام فاق ہے کہا جو ہیں وہ غور و فکر کر کے اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کون سا عمل پہلے ہے کون سا عمل بعد کا ہے اگر کسی طرح ان کو پتہ اس کا چل جاتا ہے ڈھونڈنے سے کہیں نہ کہیں کسی طرح سے تو پھر بس معاملہ حل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو عمل بعد کا ہے ہم اس کو لے رہے ہیں جو عمل پہلا ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اگرچہ صنعت کے لحاظ سے جس جس چیز کو چھوڑ رہے ہیں کے لحاظ سے وہ مضبوطی کیوں نہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں محدسین میں محدثین کی کا وظیفہ اور محدثین کا عمل اور محدثین کا کام یا ان کی ڈیوٹی وہ ہے کیا محدثین کا کام تو یہ ہے کہ ایک حدیث کو ان کو ملی اور اس کو انہوں نے نقل کیا محفوظ کیا نقل کیا اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رابی کون ہے وہ ختم ہو گئی بات اس, سے اس نے کس سے لیا اس نے کس سے لیا اس نے کس, سے لیا, اس نے کس نے لیا وہ یہ تو دیکھیں گے لیکن یہ عمل کس زمانے کا ہے اگر حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی سراہد نہیں وہ کہیں اپنی طرف سے لگائیں گے ان کا یہ میدان ہی نہیں وہ تو ایک ریکارڈر ہیں ریکارڈ کرنے والے ہیں اس چیزوں کو تو وہ تو لے لیں گے اب دیکھ رہے ہیں, امام مسلم دونوں حدیثیں لے رہے ہیں ظاہر کا عمل تو ایک پہ ہوگا دو, دو پہ تو نہیں ہو سکتا اور نہیں یوں کہیں گے کہ دونوں جو ہیں سنتیں جاریہ ہیں ایک ظاہر ہے کہ ایک سنت جو ہے وہ آپ نے پہلے کی ہوگی دوسری سنت جو ہے بعد میں کی ہوگی اب کون سی ہے کون سی نہیں یہ مسئلہ آ رہا ہے لیکن امام مسلم دونوں کو لے رہے ہیں کیونکہ امام مسلم نے تو اس کو دیکھا ہے کہ یہ حدیث ہے دوسری بات یہ کہ اس کی روایت کرنے والے جو ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ جو میرا معیار ہے حدیثوں کو لینے کا اور چھوڑنے کا اس کے لحاظ سے یہ ان اس زمرے میں آتی کہ اس کو لینا ہے لے اُن لیا اب یہ بات کے ساتھ امت کون سے عمل کو لے کون سے, کون سے کو چھیڑ دے چھوڑ دے یہاں مسلم کا میدان نہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ کہا ایک تو اس کو دیکھتے ہیں بعض کو اس سلسلے میں ایک اور بھی انہوں نے اصول بنایا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اختلافی مسئلہ ہو حادیث میں تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جتنی حدیثیں ہیں اس مسئلے پر ان سب کو جمع کر لو سب کو جمع کر لو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ روایت صنعت کے لحاظ سے کس درجے کی لے لو سب کو اکٹھا کر لو اکٹھا کر کے سب میں دیکھو کیا بات آ رہی کیا بات آ رہی اگر میں سے کہیں بھی یہ سوراغ مل گیا ہاں یہ پہلے کی یہ بات کی ہے ٹھیک ہے فصل ہو گیا بعد والی کو لے لیں گے پہلے کو چھوڑ دیں اگر نہیں پتا چل رہا کسی طرح سے تو ہم یوں دیکھیں گے کہ اسلام کا شریعت کا اس سلسلے میں مقصد اور کانسیپٹ جو ہے اور آبجیکٹو کیا ہے وہ معلوم ہو جائے مطلب تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے نماز کے سلسلے میں جب غور کیا جائے کہ میں نماز میں جو چیز اس نشریت جس چیز کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں ان میں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہ تو حرکت یا سکون یہ تو حرکت جو ہے وہ مقصود ہے اور یہ پھر سکون مقصود ہے تو یہ دو چیزیں اس پہ غور کیا فکانے فکانے غور کر کے دیکھا انہوں نے کہا نہیں بھائی اس میں تو سکون معلوم ہوتا ہے کیوں اس واسطے کہ دیکھو دیکھنے سے منع کر دیا ہداج احمد دیکھو سمجھ میں آیا بات کرنے سے منع کر دیا اسی طرح بے بجے ہاتھ پاؤں ہلانے سے منع کر دیا یہ سب آپ کے اندر ہے جیسا ایک حدیث صاف موجود ہے کہ اے آپ نے ایک صحابی کو دیکھا بیچارا گاؤں کا آدمی مسجد میں نماز پڑھا اب وہ بار بار جناب جیسے ہوتا یوں ہے یوں کر رہا ہے کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے کبھی ادھر کھجرا دیتا ہے کبھی اپنا اور اپنا کپڑا سیدھا کر لیتا ہے کبھی کچھ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشبو ہوتا تو اس کے ہاتھ سے بھی خوشو ظاہر ہوتا معلوم ہوتا کہ دل اس کا اللہ کے اتنا متوجہ نہیں تو پھر ہاتھ کہیں گے اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی یہ بے ضرورت جو ہاتھ حرکت کر رہا ہے یہ نماز کے اس مقصد کے خلاف ہے کہ جیسی نماز ہونی چاہیے تو معلوما کہ سکون مقصود ہے حرکت مقصود نہیں اب ایک, ایک میں نے کہا کہ اس کا کانسیپٹ جو ہے اس کا مزاج جو ہے نماز کے سلسلے میں وہ پکانے اس طرح نکالا اب یہ کہ اگر اختلافی چیزیں سامنے آئیں گی تو یوں دیکھیں گے کون سی چیز سکون سے میل کھانے والی اور کون سی چیز حرکت سے میل کھانے والی سکون سے میل کھانے والے کو لے لیں گے حرکت سے میل کھانے والے کو چھوڑ دیں تو میں نے کہا کہ یہ فکاق ہے اصل میں یہ میدان ہوتا ہے تو یہاں اس سلسلے میں ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسود کا ایک عمل آیا ابن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ایک روایت لے رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ سب خوب جانتے ہیں کہ آپ پھر بعد میں امت نے اسی کو لیا ساتھ ابن نبی وقاص والی روایت کو عبداللہ ابن مسعود حالانکہ بڑے جریل و قدر صحابی ان کو چھوڑ دیا اچھا اس میں یہ بھی ہوا ہوگا کہ بھئی رابی نے تو اس کو نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسا کیا تھا لیکن یہ تو نہیں معلوم کہ کون سے سن میں کیا تھا یہ بھی معلوم نہیں کہ کہا دبن نبی وقاص نے کون سے سن میں کیا تھا تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ غور کرتے ہیں تو سر اب ابھی تک کی حدیث سے یوں پتہ نہیں چلا تھا کون سا عمل پہلا کون سا عمل بعد میں اب آگے حدیث آئیے میں کہہ رہا فکا کس طرح غور کرتے ہیں حدثنا ابو بکر اب نبی سیبہ کال حد سنا وکی عنی اسماعی ربن نبی خالدیب نے فکال ابھی نہ تو یہی مصعفیساد جن کی حدیث اوپر آ چکی انہی کی حدیث لفظ کا فرق ہوا گیا ان کے ان کے بیان کرنے میں مصعفن ساد کہتے ہیں کہ میں نے رکو کیا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کر لیا نہیں اس کو کہتے ہیں تفریق ملا دیا اور ان دونوں ہاتھوں کو میں نے اپنے دونوں رانوں کے بیچ میں اس طرح گسا لیا رکو میں میرے والد نے کہا سعد رضی اللہ عنہ نے ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے پھر ہم کو حکم دیا گیا گھٹنوں پر رکھنے کا اب یہ پہلے اور پھر سے بات صاف ہو گئی کہ وہ عمل جو تھا جو عبداللہ اللہ نے مسعود سے روایت کیا گیا پچھلے پچھلی حدیث میں وہ عمل پہلا ہے اور یہ عمل جو ہے جس کو ساتھ ابن نبی وقاعت سے روایت کیا جا رہا ہے یہ عمل بات کا ہے ہے کو اس کو چھوڑیں گے اس کو لے لیں گے <تصفح> دوسریفقیم ابن ابن فلامکار تو یہ کہ مصحف کے ابن ابھی وقاص رضی اللہ عنہ کے جو ساتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے برابر میں کڑو ہو کر نماز پڑھ رہا جب میں نے رکو کیا تو میں نے اپنی انگلیوں کو اب دیکھیے سبب اور تشبیق روایت وہ کی ہے لیکن سبق مطلب تو صرف اتنا ملانا ہوتا ہے تشبیق اس کو کہتے ہیں تمہارا ہوا اس طرح ملانا ہو گیا دونوں حدیثوں کو لینے سے ہی بات سمجھ میں آئے گی اور میں نے ان دونوں کو اپنے دونوں کٹنوں کے بیچ میں کر لیا تو میرے والد نے میرے ہاتھ پر اس طرح مارا ایسا کر کے پھر جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کیا کرتے تھے پھر ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے گھٹنوں پر اس کو رکھا کریں حد ابل ابراہیم قال اقبر محمد ابن بکر دوسری صنعت و حدسنا حسن الحبانی قالحدنا عبدالرضا قالعبا لفظ قالیہ اخبر جلئی قال, قال, قال اخبر ابو زبیر یقین قلعی فکل بالرجل بالرجل نہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دوسرا مسئلہ آ گیا وہ باب ختم اب یہ دوسرا باب ہے اور یہ حدیث دوسری ہے اس میں یہ ہے کہ دو سندوں سے مسئلہ آ رہا ہے کہ ابن جلد کہتے ہیں کہ مجھے ابو زبیر نے خبر دی اور انہوں نے تاؤس جو سابعی ہیں انہوں نے ان کو سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تاؤس شاگرد ہے مشہور حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے مجاہد تو تاؤس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قدموں کے اوپر بیٹھنا اس کے بارے میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں قدموں کے اوپر بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو سجدے یہ جو سجدے سے باب اٹھیں گے تو اپنے پیر جو سجدے میں یوں کھڑے ہوئے تھے ان کو ایسے کہ ایسے ہی رکھ کر انہی کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ یہ ہے ایک عل آل قدم بیٹھنا قدموں کے اوپر تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو سنت تھا تو ہم نے کہا کہ ہم تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پیروں کے اوپر تو بے وجہ کا بوجھ ہے یہ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ کہا فرمایا کہ یہ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب یہ ایک حدیث ہے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث امام مسلم نہیں لا رہے ہیں اس کے معنی مانا یوگ ہے کہ امام مسلم کے اپنے معیار جو تھا اس کے لحاظ سے ایک صنعت ایک حدیث ملی اور انہوں نے اس کو لے لیا لیکن ظاہر ہے کہ اور بھی ہیں روایتیں منی تو اسی لیے فو میں اس سلسلے میں شروع میں اختلاف تھا بعض اسی کو سنت کہتے تھے اور بعض جو ہے افتراش جس کو کہتے ہیں ایک پیر کو بچھا دینا اور اس پر بیٹھ جانا دوسرا دایا پیر جو کھڑا ہونا ہے یہ اور تیسری صورت یہ کہ دونوں پیر جو ہیں ایک طرح سے ہٹ گئے ہیں اور بیٹھنا جو ہے وہ ہے کہیں کے کہ اوپر زمین کے اوپر یہ ہے تین سورتیں تو اس کو فکہ نے چاروں فکہاں اس کو لیا ہے کہ بھائی ایک القدمے جو ہے اب یہ ختم اب وہ رہا کسی زمانے میں کسی وجہ سے آپ نے کیا ہوگا لیکن بعد میں جو ٹھہری بات وہ یہ کہ نہیں بیٹھنا ہے پیر کو بچھا کر کے اب امام شاخی رحمت اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بس اپنے کولے کو جو ہے زمین پر رکھ دو اور اپنے بائیں پیر کو دائیں طرف نکال کر اسی طرح سے بین سجدتین بیٹھنا ہوگا امام شاط کہتے ہیں کہ نہیں بین سجدتین اپنے بائیں پیر کے اوپر بیٹھنا ہوگا اور دائیں پیر جو ہے وہ کھڑا ہوا رہے گا یہ ان کا کہنا ہے کیا امام ابو حنیفہ بھی ان کے ساتھ ہیں صحیح جس اے اے تین اگت کی چار اگت کی نماز میں تو اس میں امام شاہ اس, اس میں بھی یہ ہے کہ ساتھ اسی طرح ہوگا بیٹھنا کہ اپنے پیر کے اوپر پائیں پیر پر بیٹھیں گے لیکن جو کاگے اخیرہ ہے جس پر سلام پیر کا نماز پب کی جائے گی شرافے کے نزدیک اس میں یہ کولہ جو ہے رکھا جائے گا جا کر کے زمین کے اوپر امام ونی فکری اس پہ بھی ایسے ہی بیٹھیں گے میں پیر کے اوپر یہ امام ونی فکر کہنا مالکیہ جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں زمین کے اوپر پیر نکال لیتے ہیں تو کہا اس پر آئے لیکن یہ جو ہے اس کو سبھی نے شو دیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں یہ تو یہ متلوک ہے یا کسی خاص وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہوگا واللہ عالم و ابو جعفر محمد بن الصباح و ابو بکر بن ابی شعب و تقار لفظ عبد الحدیث قارا حد اسماعیل بن ابراہیم حجاج كثيراً ابن كثير عن هلال بن ابي عن عطاء ابن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي قال بينا انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يا حمك الله فرامني القوم بالصريم فقلت وثقل امياه ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افقاضي فلما رايتهم يصمتونني لكني سقطت على الله صلى وسلم فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاه لا يفنى فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءه القرآن وقراءه القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني عديث الله اني وقجا اللہ عبل السلام ونا ریات کو منا رانبیا ختو تمن قبل پکا کا فطلعت ذات يوم في ذئب قضى وبشات من غنمها وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون لكنني فك فككتها فقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فازم ذلك اي قلت يا رسول الله افلا عتقوها قال اتيني بها فاتيته بها فقال لا الله قالت السماء قال من انا قال انت رسول الله قال اتقها فاننا مؤمنه تو صاحب یہ تیسرا باب ہے آج کے درس میں اور وہ ہے نماز میں کلام کرنا جس سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کلام کرنا بات کرنا اس کی اجازت تھی بعد میں وہ منسوخ ہو گئی کینسل ہو گئی تو یہ کہتے ہیں معاویہ ابن الحکم اسلم یہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگوں میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی وہ نمازی کے اندر ہے وہ بھی اس کو چھینک آ گئی اب ان کو ایک مسئلہ معلوم تھا لہذا اس کے مطابق انہوں نے یہ ہم اللہ کہہ دیا وہی جب کسی کو چھینک آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ چھینک والا جو ہے وہ الحمدللہ للہ تو جس نے سنا ہے وہ کہ یہ اللہ یہ چھینک آنا جو ہے یہ اچھی بات بھی کیونکہ اس سے بدن کے اندر کی جو ہوا ہے خراب وہ چھینک سے نکل گئی اور طبیعت صاف ہو گئی اس لیے رحمت اللہ اسی واسطے اگر لگاتار تین چار آ جائیں چھینکیں تو پھر وہ کوئی اچھی بات نہیں اس لیے فکان یہیں سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ وہی وہ تو ایک جب دعا دینا ہے تو پہلی سینک آئی ہے سے دوسری آگے چلو تو کوئی بات نہیں اچھا لگاتار آ رہی ہے تو یہ تو تکلیف بیماری ہے نزلہ تو دیا تو مجھے جو ہے وہ لوگوں نے مجھے کنکشنوں سے اس طرح تیسری نظروں سے دیکھنا شروع کیا اب میں ان کو دیکھا میں نے کہا یہ کیا ہوا مجھے ایسی آنکھوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے جب ان کو ان انخوں سے دیکھ دیکھتے ہوئے دیکھا تو میں پھر بول پڑا میں نے کہا واسطہ کرا میاں مش کو کن شروع نہیں رہی ہے میں نے کہا تمہارا ستیہ ناش ہو مجھے کہا کوئی دیکھ رہے ہو نمازی میں بول رہے اب وہ پھر بھی نہیں بولتے وہ اپنے انہوں نے کیا کیا, کیا اپنے, اپنے رانوں پر اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے مارا جس کا مطلب کیا ہے خاموش جیسے ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں بس اتنا کر دیا انہوں نے میں نے جب ان کو دیکھا مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو آگے کا لفظ غائب ہے خود سمجھ لینا ہے اس کو مطلب کیونکہ آگے لا کن نہیں سکت تو اس کے معنی یہ ہو گئے مجھے غصہ تو بہت آیا اور بات تو یہ تھی کہ میں اپنا غصہ نکال دیتا اسی وقت لیکن میں نے خاموشی اختیار کی لاکن نہیں سکت تو سے یہ سارا مضمون سمجھ رہا ہے کہ میں نے خاموشی اختیار کی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو یہاں یہ معاویہ بن حکم جو رابی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر میں نے آپ جیسا معلوم نہ کبھی پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا جو بہترین طریقے پر تعلیم دیتا ہوں کہتے, کہتے ہیں بخدا نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا نہ مجھے لان کی کچھ بھی نہیں پھر اس کے بعد آپ نے صرف یہ فرمایا یہ نماز ہے اور اس میں لوگوں کی آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں ویسی بات کرنا نماز میں مناسب نہیں بک یہ بات فرمائی کوئی اور ہوتے تو اٹھا کے وہیں جانچ شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ سر نا سمجھ لیا کہ بھائی جب ایک زمانے کے اندر یہ عمل ہوتا تھا تو شاید اب اس آدمی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تو لہٰذا جب مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اب اس میں گرمی دکھانے کی کیا بات ہوگی اس کو سمجھا دیں یہ ہے مطلب آپ کے بہترین معلم ہونے کا مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ تو تصویر اور تکبیر اور قرآت قرآن ہے نماز کے اندر اسی لیے فکا نے یہی سے جو مسئلہ نکالا ہے امام نووی بھی اس کو لے رہے ہیں جو شارح حدیث کہ مثلا یہ الحم اللہ کہنا جو ہے یہ،, یہ اس میں چونکہ خطاب کر رہا ہے اللہ تو پر رحم کرے اب یہ جو ہے من کلام الناس ہو گیا چونکہ ایک دوسرے سے خطاب اور کلام ہو رہا ہے لیکن اگر یہی بات اس طرح کا ہے اللہ عمر ہم اے اللہ اس پر مہربانی کر دیں رب یہ اللہ سے بات ہے اس سے نہیں بات ہو رہی تو سبا سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرض نہیں اس کہ آپ نے خود ہی فرما دیا نماز جو ہے وہ تو تسبیح ہے تکبیر ہے شراۃ القرآن ہے لہٰذا یا ہم کو اللہ کہنے سے تو ٹوٹ جائے گی نماز لیکن اللہ عمر ہم کو دینے سے نماز نہیں ٹوٹے گی اس لیے کو تسبیح دعا ہے لیکن ہنسیہ کہتے ہیں کہ نہیں نماز میں یہ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ تسبیح اور تکبیر اور خراج کا مطلب یہ نہیں جو چاہے تصویر پڑھ لو جو چاہے اپنا تکبیر کہہ لو ایسا نہیں بلکہ یہ کہ جو سنت سے ثابت ہے کہ رکو میں سبحان ربیع العظیم ہوگا سبحان ربیع العظیم ہی ہوگا سزے کے اندر سبحان ربیعت آلہ ہے سبحان ربیل ال آلہ ہے اسی لیے نزدیک اگر کسی نے اس کو الٹ دیا تو رقو کے اندر ربی ال اور سجدے کے اندر ربی دیا، گا. کہتے یہ ہےسیا کا کہنا اور شبہ سے کا. تو بہرحال اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے یا رسول اللہ میں نہ جاہلیت سے نکل کر آوا انسان ہو انعدیس ہو عادیس ہو عادی بے جاہلی جاہلیت دراصل اس دور کو یا اس حالت کو کہتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے جو آپ کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کفر سے آئے ہیں اسلام کی طرف تو اس لیے اس عہد کو جاہلیت کا عہد کہتے ہیں قدا اللہ اور اب اللہ اسلام لے آئے ہیں ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کاہینوں کے پاس جاتے ہیں کاہن اس کو کہتے ہیں جو یہ بتلا آئندہ یہ ہوگا آئندہ یہ ہوگا آئندہ یہ ہوگا یہ ہیں کاہین تو اب وہ چاہے کسی بھی طرح بتاتے ہو آپ نے فرمایا ان کے پاس مت جاؤ اسی لیے فکان یہ کہتے ہیں علماء کہ کانوں کے پاس جانا ان سے کچھ پوچھنے کے واسطے یہ حرام ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ منع کر دی حرام ہے یہ عقیدہ اس سے خراب ہو رہا ہے اور اگر یہ سمجھ لیں کوئی شخص یہ جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے تو پھر تو کفر ہی ہو جاتا اس لیے کہ یہ تمام قرآن اور حدیث کے خلاف ہو گیا اس کے بعد یہ ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو فال نکالتے ہیں تو مختلف طریقے فال نکالنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہتے قرآن شریف سے فال نکالنا ہم نے قرآن شریف سے کیسے نکلتی بھائی سمجھ کہیں مسئلہ نہیں لکھا کہیں کتابوں کے اندر آج تک تو قرآن قرآن شریف کے فضائل پہ علماء نے کتنی کتابیں لکھ دی اور حق لکھے وہ لیکن کسی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا قرآن شریف سے فال بھی نکلتی پتہ نہیں کہاں سے نکالا اور کسی کاموں کے لیے جس کے لیے قرآن آیا وہ اس کی توفیق نہیں ہوتی پڑھیں قرآن شریف کو ہاں فال نکال لے اس میں سے پتا نہیں کیا ہے اسی طرح بعض لوگ گئے وہ اور دوسرے ذریعے اختیار کرتے حاصل لیے ہوا فال آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اپنے سینوں کے اندر کھوٹ کھپٹ پاتے ہیں لوگ مطلب ہی ہوا ان کو بے وجہ کے خطرات ہیں حالانکہ اس سے کوئی چیز رکنے والی نہیں یہ فال نکالنے سے وہ چیز روکے گی نہیں جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا سب نکالتے رہا پال بیٹھے آپ نے یہ بات فرمائی تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہم میں کچھ لوگ جو ظاہر سے کھینچتے ہیں ظاہر سے جانتے لائن ڈالی یہ کیا وہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ امبیا مسلاۃ وسلم میں ایک نبی تھے جو اسی طرح سے وہ ذائقہ کھینچتے تھے اب جس کا ذائقہ ان سے موافق ہو گیا ٹھیک یہ آپ نے فرمایا مطلب کیا ہوا کہ نبی نے تو ایک کام کیا تھا اس زمانے میں کسی زمانے میں اب اگر نبیوں کہ وہ تو کفر ہے شرک ہے یا حرام ہے تو بے وجہ کا ایک سوال پیدا ہوتا کہ نبی نے کیسے کیا پھر وہ کام نبی کے تو کم سے کم اس سے ہو جاتی آپ نے یہ انداز نے اختیار کیا فرمایا جس کا ذائقہ ان کے ذائقے سے مل جائے اور ظاہر ہے کہ اس, کے اس کے یقین کی کوئی صورت ہی نہیں زیادہ چھوڑنا ہی تو ٹھیک ہے آپ نے اس طرح اس کو تعلیم دے دی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ رہ گیا سدی اس ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میری ایک باندھی تھی انہوں نے رسول یہ جو ماویہ بن حکم کہہ رہے ہیں کہ میری ایک باندھی تھی جو بکریاں چاہیا کرتی تھی میری بکریاں کہاں بہت پہاڑ اور اس کے قریب ایک ایک جگہ ہے وہاں لے جا کر کے بکریاں چلایا کرتے میں ایک روز وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا بھیڑیاں جو ہے وہ میری ایک بکری کو کھا گیا مجھے آیا غصہ تو کہتے ہیں یہ کہتے میں بھی تو ایک اولاد آدم میں ہوں جیسے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے مجھے بھی افسوس ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا میں افسوس تو ہوا مگر میں نے آگے بڑھ کر یہ کام یہ کر دیا کہ میں نے ایک مار دیا تھپڑ کھینچ کے اسے لڑکی کے اس کے بعد مجھے اس کا خیال آیا میں نے کہیں غلط تو نہیں کر دیا دیکھیے یہ ہے بات صحابہ کی یہی فرق ہے ہم بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں سکو نام کا اور خوف خدا نام کی کوئی چیز دلوں کے اندر نہیں وہاں اگر علم کی کمی بھی ہوگی کچھ صحابہ کے اندر اس لیے کہ ان کو صحبت نہیں نصیب ہوئی اتنا وقت ان کا نہیں گزرا رسول اللہ صلیم کے صاحب مگر ایک دفعہ کی صحبت نے ان میں یہ اثر کر دیا کہ جناب دل جو ہے وہ پاڑا بن گیا اب ذرا سی دیر میں جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے خیال ہوا کہ میں نے جو تماشا چا مارا ہے یہ کہیں غلط تو نہیں ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایسی انداز اختیار فرمایا جس سے مجھ پر یہ بات بڑی بھاری لگی او ہو میں نے بہت بڑی غلطی کی اس پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو میں کیوں کیا اس کو آزاد کر دو میری یہ باندھی کو تو آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ چنانچہ میرے کے حاضر ہوا آپ نے اس سے فرمایا اللہ کہاں ہیں اس نے آسمان کی طرف وہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ بہت بلکل ہی بالکل سمجھاؤ کہ ظاہر ہوگی بے خبر ہوگی تو اس لیے اس نے کہا کہ آسمانوں میں آپ نے پھر فرمایا میں کون ہوں اس نے نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو اس لیے کے مومنہ ہے یہ تو مسلمان ہے تو اس کو کیسے باندھی بنا کے رکھتے ہو اس لیے مسلمان کی باندی مسلمان نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان غلاموں کو اور باندیوں کو آزاد کرتے رہیں حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني ابو الزبير عن جابر قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى بني المستلق فاتيته وهو وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيديه وكا اومى زهير بيديه ثم كلمته فقال لي هاكذا واومى زهير ايضا بيديه ناول ادیوان ارسلتك ارسلتك جابر رضی اللہ اس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا آپ اس وقت بن المستلق کے طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میرے پاس کسی کو بھیجا بلانے کے لیے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اپنے اونٹ کے اوپر تو میں نے آپ سے بات کی کہ جیسے ہوتا ہے کسی کو بلائیے تو کہے گا السلام مطلب علیکم میں حاضر ہوں تو میں نے آپ سے بات کی آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا ہاں قزا کا مطلب جیسے ہوتا ہے نا ایسے تو نماز میں بس اتنا اشارہ کر دیا ہی اس طرح کیونکہ اس سے پہلے نماز کے درمیان میں بات کرنے کی اجازت رہی ہوگی انہوں نے آتے ہی یہ دیکھ کر کے ابھی نماز پڑھ پڑھا ہے اپنی بات پھر بھی شروع کر دی اب آپ نے چونکہ حکم دوسرا آ چکا تھا کہ اپنا ماں میں بات نہیں ہو سکتی اس لیے اتنا ضرور فرمایا کہ روک جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ زہیر راوی جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا ایسے تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے کہ مطلب نہ سمجھے ہوں کہ اب اس بات کا پھر انہوں نے بات کی تو اس لیے انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر بات کی تو آپ نے پھر ویسے ہی اشارہ کیا اور زہیر نے زمین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنے سر کو بھی اس طرح ہلا کر کے یہ بتانا چاہا کہ میں کچھ پڑھ ہوں جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا جس کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا اس میں تم نے کیا کیا یہ مجھے اب بتلا اور میں نے تم سے جو بات نہیں کی تھی وہ اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران بات نہیں ہو سکتی ایک یہ اس میں دو مسئلے آ ایک مسئلہ تو یہ آیا کہ نماز کے درمیان میں بات نہیں ہو سکتی مگر ساتھ میں یہ بھی نکلا کہ سوار سواری کے اوپر سوار رہتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اب ظاہر ہے کہ جب سوار ہوگا کسی جانور کے اوپر گھوڑے پر یا خچر پر یا اونٹ کے اوپر کہیں پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس میں صحیح معنی میں قیام ہے نہ رکو ہے نہ سجدہ ہے جیسے کہ ہونا چاہیے نہ قاعدہ ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک دوسری بات سامنے آئی تیسرا مسئلہ اس میں خود بخود آ رہا ہے نکلتا ہے اور اس کی وضاحت آگے کر دی بھی اور وہ یہ کہ بھائی جدھر آپ جا رہے ہیں یہ کیا ضروری ہے کہ وہ سمت جو ہے وہ قبلے کی ہو قبیلہ اگر اس طرف کو ہے تو آپ ادھر گزارے ہو تو پھر کیا ہوگا تو یہ تین باتیں ہیں جو اس واقعے سے سامنے آتی جہاں تک آخری مسئلے کا تعلق ہے کہ قبیلے کی طرف رخ ہونا وہ اگر سے اس میں ایک دوسری جگہ اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ابو زبیر نے بن المستلق کی طرف اشارہ کر کے جب کہا کہ آپ بنو المستلق کی طرف تشہیر لجا رہے تھے تو اس کی وضاحت کر دی الہ غیر کاعبہ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف ہی تھا بنو المستلق جو کعبے کے دوسری طرف ان کا مقام ہے تو ادھر کو جانے والا جو ہے وہ کعبے کی طرف اس کا رخ ہوگا ہی نہیں تو لہٰذا واضح ہو گیا کہ نماز میں آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں تھا اور اونٹنے پر سوار تھے تو جس میں ظاہر ہے کہ قیام رک رکوع اور سجدہ اور قاعدہ وغیرہ نہیں ہو پاتا تو اس لیے اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ظاہر کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز آپ نے پڑھی تو نماز تو ہو گئی ہوگی جب یہ تو پڑھ رہے تھے آپ تو سواری پر نماز ہو سکتی ہے اب اس پر امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا فرمانا تو یہ ہے کہ بھئی جب اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے لہذا ہر نماز ہو سکتی سواری کے اوپر بیٹھ رہ کر کے کہ اگر اترنے میں کوئی معنی ہو تو اس صورت میں سواری پر ہی نماز پڑھ لی جائے یہ تو شوافے کا کہنا ہے حنافیہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو ارکان نماز کے ہیں جب ان کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں نماز کہا ہی جاتا ان کو اگر قیام نہ ہو رکو نہ ہو سجدہ نہ ہو تو اس کو نماز ہی نہیں کہیں گے اسی واسط قرآن شریف نے انہی ارکان جو ہیں یہ ان ان ان انہیں کو اصل میں نماز کہا بھی ہے وقوم اور اللہ تھیں اور وہاں سب کے سب مراد لیتے ہیں اس سے مراد نماز کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے خضو کے ساتھ تو یہاں قیام کا لفظ لائے ہیں اور قیام سے مراد تمام مفسرین جو ہیں یہاں یہ کہ نماز پڑھو اللہ کے لیے اسی طرح سے فرق مار رہا کہیں رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو مراد اس سے نماز پڑھنا ہے سمجھ تو یہ جو ارکان ہے نماز کے کہ رکو سجدہ قیام اس کو قرآن شریف میں نماز کہا گیا اسی لیے دراصل یہ ارکان ہے رکن کہتے اس کو جیسا پلر ہوتا ہے کہ بھئی اگر پلر نکال دیے تو وہ چیز ہی نہیں رہے گی باقی بھائی خیمہ کب کہہ رہا ہے جب آپ اس کے اس کے پلر کے اوپر ان کے اوپر اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اگر وہی نہ ہو تو کاج خیمہ اس لیے یہی اصل نماز ہیں تو ان کو اگر ختم کر دیا ہے تو نماز نہیں رہتی تو اس لیے فرائض کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ چونکہ زیادہ اہم ہے وہ ڈیوٹی ہے تو فرائض میں ایک تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے صاحب دوسری بات یہ کہ یہ بے ضرورت نہ ہو کہ ذرا سی سہولت کے واسطے ایسا کر لیا جائے پتہ نہیں آپ اس وقت چونکہ تشریف لے جا رہے تھے جہاد کے واسطے ہو سکتا ہے کوئی ضرورت اور مجبوری ہو اس لیے آپ نے سواری پر نماز پڑھی ہوگی تو اس لیے نفل نمازیں ہوں پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ نہیں کہ میں سکتا یہ سمجھ کر کے کہ بھائی چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں اتر کریں اور چاہے سواری پہ پڑھ لیں ہر طرح برابر ایسا نہیں ترجیح اسی کو ہوگی کہ زمین پر نماز پڑھی جائے لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر اس صورت میں سواری پر پڑھ سکتے ہیں لیکن فرائض جو ہیں وہ کیا نام ہے اور واجب اس کے لیے اترنا چاہیے اس کے لیے ان کے پاس ایک روایت بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک موقع پر آپ رات میں سفر کر رہے تھے اور آپ نے ساری نماز جو ہے وہ اپنی سواری پر پڑھی اور بھیتر پڑھنے کے لیے آپ نیچے اتر گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض اور واجب جو ہیں وہ زمین پر پڑھے جانے چاہیے نوافل کے لیے یہ گنجائش ہے یہ ہے حنفیہ کا کہنا کہ ایک تو یہ ہم کو قرآن پاک کی آیتوں پر نظر کرنے سے بھی اور پھر اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے ورنہ اگر فرض نماز اور واجب بھی سواری پر پڑی جا سکتی تو آپ اس موقع پر نہ اترتے تو ساری حدیثوں کو جمع کر کے ہی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے یہ ہے حنفیہ کا کہنا تو اس لیے فرض نمازیں تو اتر کر پڑی جائیں ہاں اب ایک مسئلہ یہ کہ بھائی اترنے کی جگہ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر یہاں آپ لوگ سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں کاروں میں یا مثلا آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے یا ایسی سواری ہے کہ آپ کھڑے ر... نہیں رہ سکتے یا مثال کے طور پر کاروں میں سفر کر رہے ہیں کار بے شک اپنے اختیار کی چیز ہے مگر یہ کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے سنوں پڑ رہی ہے آپ کہیں اتر کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے جگہ نہیں مل رہی تب اس صورت میں ایسی مجبوریوں میں ہے احترام وقت کے وجہ سے جس حالت میں بھی ہیں اس حالت میں نماز پڑھ لی جائے اور فکہ اور مفتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ صحیح صحیح نہیں ادا ہوئی ہے وہ مشتبہ ہے اس واسطے جب سفر ختم ہو جائے اور جگہ جہاں مل جائے وہاں پھر اس نماز کو پڑھ لیں تاکہ یہ شبہ بھی باقی نہ رہے کہ بھئی ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی وقت کے احترام میں اس وقت پڑھی جائے وقت کے اندر اندر جس طرح پڑھی جا سکتے ہو بعد میں اس کو دوبارہ بھی پڑھ لیں تو یہ مفتی حضرات کا فتویز تعلق صحیح ہے <تصح> حدثنا اسحاق اب بر... اچھا اس میں جہاں تک جب سواری پر نماز پڑھی جائے گی تو جب گنجائش یہ دی گئی کہ سواری پر نماز پڑھ لو تو پھر لازمی طور پر یہ بھی گنجائش دینی پڑے گی خود بخود کہ قبل کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں اس لیے کہ یہ تو عجیب بات ہوئی کہ سواری پر سہولت کی وجہ سے اجازت مل رہی ہے اور تنگی ہو جائے گا نہیں قبلے کی طرف تو قبلہ ہمارے اختیار میں نہیں اور پھر اگر ہم قبل کی طرف جا, جا رہے ہوں تو پھر سواری پر اتر کے کیوں نہیں پڑھ لیں گے ہم کو جانا تو ادھر کو ہے اس لیے جب سواری پر نماز پڑھی جائے گی تو پھر جدھر کو سواری جا رہی ہے ادھر کو پڑھتے رہیے چاہے قبلہ کی طرف رخ ہو کہ نہ ہو حتنا اسحاق ابن ابراہیم وہ اسحاق منصور قال أخبرنا النظر بن الشميل قال أخبرنا الشعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت وبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يفيت من الجن جعل يفتك عن البارحة ليقفع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فزعته فلقد هممت أن أربط أربطه إلى جنب سارية من ثواري المسجد حتى تصبحوا تنصرون إلي أجمعون أو, أو كلكم وسلم رب ابو حرضی اللہ کی روایت میں رسول اللہ صلی وسلم کو فرماتے سنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات گزشتہ رات کیا ہوا کہ ایک بھوت جنات میں کا وہ مجھے پریشان کرنے کو آ لیا تاکہ میری نماز میں جو ہے وہ خلل ڈالے نماز میری ختم ہو جائے وہ آ کے اس نے میرے ساتھ اس طرح کی صورت کی تاکہ میں نماز کو باقی نہ رکھ سکوں لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اس کی گردن پکڑ لی یا فضا تو اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو یہ جو مسجد کا ستون اور پیڑ ہے میں اس کے ساتھ اس کو باندھ دوں میں نے خیال کیا یہاں تک کہ جب صبح ہوگی تم لوگ سب کے سب آ کے دیکھ لو اس شیطان کو اسے جن کو یا اجماؤن کا لفظ او کل مانا دونوں کو ایک ہی عربی اس کے لحاظ سے تم سب کے سب صبح کو آ کر دیکھ لیتے اس کو لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب فری بہابری پروردگار مجھے میری, میری مغفرت بھی فرما دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت ادا فرما کہ جو میرے بات کسی کو بھی نہ ملے مجھے یہ بات یاد آ گئی تو سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کو چونکہ ایسی حکومت ملی تھی کہ جنات اور شیاطین اور جانور اور پرندے اور انسان سبھی ان کے زیر حکومت تھے تو میں نے ان کی اس دعا کی رعایت دعا یاد آ میں نے اس کی رعایت کرتے ہوئے میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہ کام کروں کہ اس جن کو اور شیطان کو میں یہاں باندھ ڈالوں تو یہ مجھے خیال آیا اللہ نے اس کو جو ہے خواب و خاسر کر کے واپس کر دیا مطلب یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوا بھاگ گیا یہ حدیث ہے اس سے یہ حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے درمیان میں عمل قلیل جو ہے وہ جائز ہوگا مطلب اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی جو کہ نماز سے متعلق عمل نہیں ہے نماز سے حرکت تو ہے نماز میں بھئی آپ قیام کر رہے ہیں قیام سے روکو میں جا رہے ہیں روکو سے پھر اٹھ رہے ہیں پھر اس قوما سے پھر سجدے میں جا رہے ہیں آخر یہ ساری حرکتیں تو ہیں مگر یہ نماز کے واسطے اس لیے کہ آپ اگر آ قیام سے رقو کی طرف نہیں جھکیں گے تو رکو ہی نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر آپ رکو سے اوپر نہیں اٹھیں گے تو قوما نہیں ہوگا تو یہ ایک حرکت تو نماز کے واسطے یہ عمل ہے اور یہ نماز کے لیے ایک عمل وہ ہے جو نماز کے لیے نہیں ہے خارج نماز کے لیے ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ اصل تو یہ کہ خارج نماز کے لیے تو نماز ٹوٹ جانی چاہیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مہربانی فرما کر شریعت میں یہ رکھا ہے کہ اگر عمل قلیل ہو تو وہ معاف ہے نماز نہیں ٹوٹے گی یہ بات آئی اب عمل قلیل کی تعریف کیا ہے اس کے ڈیفینیشن اس کی حد کیا ہے فکا میں سے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کیونکہ حدیث میں کوئی عمل قدر... یہ تو معلوم ہوا کہ عمل ہوئے لیکن عمل قدیل... قدیل کی تعریف کیا ہے وہ تو حدیث میں نہیں اس لیے فقار اس پر بحث کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہے عمل قدیل کیا ہے عمل قریل اسی واسطے یہ ہے کہ بعض کے نزدیک بہت زیادہ کام کر لیجیے پھر بھی ان سے نماز ان کی نماز نہیں ٹوٹتی سمجھ میں آئی ہے اگر چل بھی لیے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گئے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن دوسرے فقہ جو ہیں وہ جیسے ہنفیہ خاص طور پر وہ زیادہ محتاط چونکہ رہتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ عمل قلیل کی ایک تعریف جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ بھئی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے کوئی دیکھنے والا اگر یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو وہ سمجھو کہ یہ عمل کثیر ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر اس عمل کے کرنے کے باوجود دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نہیں بھائی یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر یہ عمل قلیل ہے اس طرح نماز نہیں ٹوٹی مثال میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد مثلا اگر کوئی شخص جو ہے اس کے بدن میں لگی کھاس اور اس نے جہاں واقعہ نہیں ہو کر کے اس طرح کھجانا سو کر اب کون سمجھے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے بھائی چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ کھڑا ہوا ہے ظاہر ہے تو یہ کوئی سمجھا جائے گا وہ کھجا رہا ہے تو یہ نماز تھوڑی پڑ اس لیے یہ عمل کثیر ہوگا اور ایک صورت یہ ہے کہ مثلا اگر کھڑا ہوا ہے تو ہاتھ یہ بندھا ہوا ہے دوسرے ہاتھ سے اس نے ایسے کر لیا مثلا ایک دفعہ تو یہ عمل قلیل ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹ اس میں بھی پھر حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر نماز کا جو عمل ہوگا وہ اگر قلیل بھی ہو تو بھی وہ بقدر ضرورت ہی ہو اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب جب ایجاد مل گئے تو اب خوب کیجئے کیونکہ عمل قلیل بار بار کرنے سے بھی وہ کثیر ہی بن جاتا ہے اس لیے ایک ہاتھ بند ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے بھی حرکت کر رہے ہیں مگر وہ بار بار ہی کیے جا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے نماز نہیں بھی ٹوٹتی تو بھی کم سے کم یہ ہے کہ یہ نماز کے آداب کے خلاف ضرور ہے عمل تو قلیل ہے مگر بار بار ہو رہا ہے تو یہ روح نماز اس سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے ایک شخص آیا اور نماز اپنی پڑھ رہا ہے اور بار بار جیسے بازروں کی ہار ہوتی ہے کہ بس وہاں ان کا ہاتھ ٹھہرتا ہی نہیں یہاں رکھا پھر اوپر کوٹ گیا پھر یہاں رکھا پھر اوپر کوٹ گیا پھر یہاں رکھا پھر ادھر کو ہوتا ہے بازو بے چین ہوتی طبیعت تو جناب وہ ایسے ہی کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خوش ہوتا خداط قلبوں خدا یا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو ہاتھ میں بھی خوشو اور خدو ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ دل متوجہ نہیں اللہ کی طرف اسی واسطے اس کے ہاتھ جو ہے بار بار حرکت کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھنے سے ان فکا کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بہت احتیاط ہو ضرورتن ہی بہت ہلکا پھلکا کوئی کام کرنا ہو تو وہ کر لیا اسی واسطے یہ بے ضرورت نہیں چلنا تو یہ نہیں ہے کہ صاحب جیسا آپ نے بادلوں کو دیکھا ہوگا اب نماز کسی کی جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ اب نماز ختم ہو گئی تو اب جب آگے بڑھ گئے کیوں بڑھ گئے میاں کیا ضرورت پڑی ہے تو ان کے نزدیک چونکہ یہ عمل کثیر کی وہ جو ہے تعریف اس میں بہت وصد ہے وہ ایسا کر رہے ہیں ہاں جہاں ضرورت ہے مثلاً مثال کے طور پر دو آدمی مل کر نماز پڑھ رہے تھے اس میں سے ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مقتدی جو ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہوا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن جو آآ، آآ، آآ، آآ رات کی نماز پڑھی تھی تو آپ نے اسی طرح سے نماز ادا کرائی تو دائیں طرف کھڑا ہوگا اب اس صورت میں اگر کوئی دوسرا نماز نماز میں شریک ہونے کے لیے آ جائے تو اب دو ہوں گے دو کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو پیچھے ہوں دو یا تین جو بھی ہیں ان کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے پھر اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ دائیں یا بائیں آ جائیں الا یہ کہ جگہ میں گنجائش نہیں ہے جگہ بالکل نہیں نہ آگے بڑھنے کے لیے امام کے واسطے نہ پیچھے ہٹنے کے لیے مختدی کے واسطے تب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر دوسرا مختدی آ رہا ہے تو وہ بائیں کھڑا ہو جائے امام کے یہ اس سورت میں ہوگا لیکن بہرحال اب اگر جگہ پیچھے ہے تو پھر اس صورت میں وہ مختدی کمر پہ ہار جاتی ہے پیچھے ہٹ جائے گا کب یہ چلنا ہوا ہے ایک سب کے برابر تو عام حالات میں اتنا چلنا تو نماز کو ہو دے گا مگر چونکہ ضرورت ہے اس واسطے اس کی اجازت دے دی گئی تو یہی ہے دراصل دین, دین کی سہولت دین کی سہولت کے یہ معنی نہیں کہ جو میری مرضی وہ میں کروں اور جو آپ کی مرضی وہ آپ کریں دین موم, موم نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اسے بینڈ کر لیں بلکہ یہ سہولتیں ہیں کہ ایک طرف دین نے اصول بتلا دیے اور دوسری طرف اس میں جس حد تک گنجائش ممکن ہو سکتی ہے وہ گنجائش بھی دے دی یہ ہے دین دین جہاں آسان ہے وہاں جو ہے مکمل بھی ہے یعنی مطلب ہمیں ہمارے اوپر نہیں چھوڑا جب تم گنجائش خودی پیدا کر لینا بلکہ جس حد تک گنجائش ہو سکتی تھی اس کو شریعت نے بھی خود متعین کر کے ہم کو دے دیا حدنی محمد ابن اسلمت المرادی قالحدسن عبد اللہ ابن وحب عن معاویت ابن صالح یقول حدثنی ربیعہ ابن یزید عن ابی ابی ادریس الخولانی عن ابی دردہ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال العنوك بلعنة الله سلاسا وبسط يده كأنه يتنابل شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهه فقل تو اوزمان گزشتہ ہفتے جو آخری حدیث ہوئی تھی اس میں تھا کہ آپ نے نماز میں نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے رات گزشتہ رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے شیطان نے آ کے پریشان کیا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دوں اور پھر صبح تم لوگ آ کے اس کو دیکھ بھی لیتے مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا مجھے یاد آئی تو یہ مضمون تھا یہاں بھی کچھ ایسی بات ہے اس حدیث میں لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کی نماز نہیں ہے یہ کوئی دوسری نماز ہے یہ الدردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو فرماتے سنا اس نماز اس حالت میں اُزب اللہ مین میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے. پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں تی مرتبہ آپ نے فرمایا اور آپ نے اپنے ہاتھ بھی بڑھایا جیسے آپ کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں ایسے کانور ناول اور سیم جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نماز میں ایک ایسی بات فرماتے سنا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کا ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا تھا اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تھا تو نماز میں یہ کیا تھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس ایک آگ کا انگارہ لے کر آیا تھا تاکہ میرے منہ پر وہ اس کو مارے تو میں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے تین مرتبہ میں نے یہ کہا رہا. پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں اللہ کی پوری لعنت تو وہ نہیں ہٹا تین مرتبہ میں نے کہا پھر تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور آپ نے فرمایا بخدا اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ یہیں بندھا رہتا اور یہاں تک کہ مدینے کے بچے جو ہیں مدینے والوں کے بچے وہ بھی آ کر اس کے ساتھ کھیل لیتے یہ آپ نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں آیا تو میں نے کہا کہ وہ واقعہ رات کی نماز کا آپ خود فرما رہے ہیں کہ رات میرے ساتھ ایسا ہوا اور یہ کہ یہاں اس میں ابو ابودار کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ آپ سے ایسے الفاظ ہم نے سنے خیر یہ تو بات ہوئی جس وجہ سے اس حدیث کو لائے ہیں وہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھا اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ اس طرح سے ہاتھ بڑھانا آگے دو چیزیں اس میں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا البرانت اللہ یہ اللہ باللہ من کا ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ہے اعظب اللہ کا دونوں میں یہ فرق جو ہے صرف اتنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں خطاب نہیں ہے کسی کو یعنی سیکنڈ پرسن کوئی نہیں ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شہزان الرجیم سے وہ تو پڑھتے ہیں آپ نماز میں بھی ہی پڑھتے ہیں اور ایک ہے اعزب اللہ مین کا میں تُس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے سے اس میں خطاب ہو گیا یہ العانو کا برانت اللہ میں تجھ پر اللہ کی اعانت بھیجتا ہوں یہ بھی خطاب ہوا تجھ پر تو یہ جو ہے خطاب کسی سے ہونا ایسا کلمہ اور ایسا کلام کہنا نماز کے درمیان میں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے یہ ہے مسئلہ فقی اسی طرح سے یہ ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا یہ عمل ہے تو یہ عمل کا مسئلہ جو نماز سے متعلق عمل نہ ہو نماز کے دوران ایسا عمل کرنا درست ہے نہیں تو جہاں تک عمل کا مسئلہ ہے اس پر تو میں نے گزشتہ ہفتے بات کر لی تھی عمل کثیر عمل قلیل اس پہ اختلاف جو ہے اور اس کی،, اس, کا، اس کی تشریح کیا ہے عمل کثیر اور عمل قلیل کی میں نے گزشتہ ہفتے بتلائی تھی لیکن رہ گیا مسئلہ خطاب کا تو اس میں اکثر فا اسی طرف گئے ہیں سوائے شباف کے اکثر فقہا کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بولنا کہ جس میں خطاب ہو کسی کو وہ جائز نہیں ہے نماز کے درمیان اسی, و... اسی طرح سے مثلاً کسی کو چھینک آ گئی اور اس نے کہا الحمدللہ سننے والے کے لیے یہ ہے کہ بھئی سننے والا جو ہے وہ کہ ارحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے کیا نمازی نے اگر کسی کو چھینکتے ہوئے سنا اور الحمدللہ للہ اس سے سن لیا تو کیا یہ نماز کے دوران یہ رحمت اللہ کہتے تو شواسے کے نزدیک تو ایسا کہنے سے نماز نہیں ٹوٹ لیکن دوسرا اما کے نزدیک سے یہ نماز اس سے ختم ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں خطاب ہے اور خطاب کا مطلب کیا ہوا اللہ کی طرف سے جو ہے بات ہٹ کر کے دوسرے کی طرف چلی گئی حالانکہ نماز میں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ وہ وجہ اکثر فقار اس طرف کے ہیں رہ گیا یہ مسئلہ اس کو یہ وہ فقار یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت ہے ہر مسئلے کے اندر ہر معاملے میں تو ظاہر ہے کہ آپ پر نہیں قیاس کیا جا سکتا یہ ہے ان حضرات کا سمجھنا لیکن چونکہ یہ حدیث ہے بارہ اسی لیے شوافے کا مسئلہ کیا بنا اور امام نوبی جو سارے ہیں اس مسلم شریف کے, اس اس کے تو وہ چونکہ خود صاف ہیں لہذا انہوں نے اسی کو کہا کہ جب حدیث ہے موجود تو پھر ہمارے, ہمارے امام کی بات بالکل صحیح ہوگی حد ابن مسلمہ ابن, قانب ابن السعید کالا حدنا عبداللہ ابن زبیر دوسری صنعت و بن ابنیہ کالا قلط المالی قطع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان وهو حامل بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ربیع فإذا قام وإذا سجد قالا قالا نعم. یہ اس میں ایک دوسرا مسئلہ آ رہا ہے ابو قطع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اماما جو حضرت زینب جو صاحبزادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیٹی اور ابو العاص ابن ربی جو تھے وہ ان کی یعنی حضرت زینب کی جو شادی ہوئی تھی وہ العاص ابن ربی سے جو شادی تھی ان سے یہ بیٹی ہوتی ہیں امامہ ان کا یہ قصہ ہے کہ آپ ان کو اٹھائے ہوئے رہتے تھے گود میں لے کر کے کبھی کندھے پہ ابھی بھی رکھنا ثابت ہے تو جب آپ کھڑے ہوتے اس کو اٹھا لیتے اور جب آپ سجدے میں تصیف لے جاتے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیا کرتے تھے رکھ دیتے تھے تو یہ ہے حدیث آ لفظ آ رہا ہے ایک اور حدیث ہے وہ ادس را محمد ابن عمر, عمر قالحدیان عثمان ابن, و ابن, عجلان ابن, ابن بن ابی سلمان ابن الله ابن زبیر عیت النبی صلی اللہ علیہ ام و امام ابلا بن تزین بن طرس اللہ صلی اللہ وسلم على ہدی سے چل رہی ہے صاحب تو اب مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بچے کو چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا یہ ہے مسئلہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں عمل ہے عمل کثیر ہے وہ بات کہ صاحب بچے کے کپڑے ناپاک ہوں گے پاک ہوں گے بچے کا بدن پاک ہوگا نا پاک ہوگا یہ جو ویسے ہیں وہ تو ضوابط ہیں میں جو اصل جو مضمون ہے وہ اس کو میں لے رہا ہوں وہ یہ کہ یہ امان کثیر ہے اور جب امن کثیر ہے تو اس سے نماز ٹوٹنی چاہیے لیکن حدیث یہ آ رہی ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے اسی واسطے جو مال مال تو نفلی نماز تو نہیں پڑھایا کرتے تھے آپ زیادہ زیادہ اگر کوئی ثابت ہے تو نفل نماز دو راتوں تک تراوی کے تو ہے ثابت کہ آپ نے دو راتیں نماز پڑھائی تراویح کی لوگ آئے پڑھنے کے لیے اور تو نفل نمازوں کی امامت کرنا ثابت نہیں ایک نماز تعجد کی ہے اس میں عبداللہ اپنے عباس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کے دولت خانے میں انہیں رات گزاری اور آپ کے ساتھ تعجص نماز پڑھ لی بس یہ ہے لیکن نوافل کی با... آپ امامت کرتے ہو مسجد میں اور لوگ باقاعد آتے ہیں ایسا نہیں تو لہٰذا یہ کہ یہ تابیل صحیح نہیں امام یہ بات کرتے ہیں مالکی ہے جو تابل کرتے ہیں صحیح نہیں جہاں تک ہنفیے کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ چاہے عمل اے... وہ کیا بولتے ہیں فرائض ہوں اور یہ نوافل ہوں دونوں صورتوں میں یہ درست نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ عمل, عمل کثیر ہے شبافے کے نزدیک بالکل درست ہے امام نوابی پورا زور اسی پر لگا رہے ہیں دیکھ لو حدیث صاحب لحاظت کے مقابلے ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ختم اور رد کریں گے <تصح> <tess> ہریا جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ اصل میں پہلے ایک کانسیپٹ جو ہے اور مقصد اور مزاج جو ہے کسی عمل میں شریعت کا منشا اس کو سامنے رکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ حدیثوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں جو مل گئی مل گئی جو نہیں ملی نہیں ملی تو اس واسطے جب یہ بات ہے کہ عمل جو خالج نماز ہو وہ بے وجہ کرنا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں اور وہ بار بار ایسے کھجا رہا ہے بار بار ایسے کھجا رہا ہے آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خزو ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خصوص ہوتا معلوم ہوا کہ یہ بار بار بے وجہ حرکت کرنا جو ہے یہ نماز کے اس حالت کے خلاف ہے جو ہونی چاہیے نماز کے اندر تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں نماز میں حرکتیں زیادہ نہ ہوں سکون ہونا چاہیے نماز کے اندر یہ مزاج ہے نماز کا یہ, یہ ایک کانسیپٹ ہے اب اس سے جتنی چیزیں ملتی جائیں گے ہم اس کو لیتے جائیں گے اور جو اس کے خلاف بیٹھے گی ہم اس میں کوئی تعویر کریں گے تعویر ہو سکتی ہے کریں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے یہ ہے اصل میں ان کا مزاج ہے نفیات لہٰذا وہ یہاں ایک تعویر کرتے ہیں کہ بھائی ہے یہ حدیثیں ہیں لیکن کس زمانے کی ہیں آپ پہلے کالمبی تو ہوا کرتا تھا آپس میں دوسرے اسلام علیکم والے, والے کو سلام بھی کر لیتے تھے تو ایک زمانہ وہ بھی تھا کمی تھوڑی کہ آج بھی وہی وہ ثابت ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شروع میں رہا ہو یہ لیکن آپ نے بعد میں یہ عمل دیا ہو تو شروع میں تو بہت سی چیزیں جائز تھیں یہ ہے کا کہنا ہے تو اب تین مسلک ہو گئے شفافیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ جائز ہے مالکیہ کہتے ہیں نوافل میں ہیں اور فراز میں جائز نہیں ہانفے کہتے ہیں نفراض میں نواف میں نماز کا تو ایک ہی طریقہ ہوگا چاہے نفرت پڑھ رہے ہو چاہے فرض پڑ رہے ہو یہ ہے ابن و قطوب تم سعید ان قلا عمان عبدالعزیز اخبار عبدالعزیز ابن ابھی حاضر نون ابی أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو وقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله, ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلت عليه قال فقلت له يا أبا عباس فعدتنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إمرات قال أبو حاظم أنه ليسميها يومئذ أنظري غلامة النجارة يامل لي أعواداً أكلم الناس عليها فعمل هذه ثلاثة درجات ثم عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضيت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقر حتى سجد في أصر المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاةه اکبر عالن صلا یہ عبدالعزیز ابن ابی ہاضم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت سہل ابن سات سائیدی جو تھے یہ ان کے پاس آئے یہ سال ابن سات سائیدی وہی ہیں ثقیفہ بن الصاہدہ کے جو جوہاں وہ ایک چوپال تھی جس میں خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے موقع پر جہاں وہ میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے مسئلے میں اور پھر ابو بکر صدیق عمر بن الخط رضی اللہ عن تشریف لے گئے اور وہاں بیتھ ہوئی غلط ابو بکر صدیق سے یہ سالق نژاد سائدین اسی خاندان کے یا اسی قبیلے کے لیڈر ہیں تو ان کے پاس آئے سال ابن نسعت کے پاس اور وہ آپ وہ بحث کر رہے تھے ممبر جو مسجد نبوی میں تھا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا تو یہ بحث کر رہے تھے وہاں ابن نژاد کی موجودگی میں تو سال ابن نسا نے فرمایا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا تھا اور کس نے اس کو بنایا تھا وہ ممبر جو تھا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن اس پر بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا اس کے بعد سال نے کہا کہتے ہیں کہ رابی کہ میں نے ان سے کہا سال سے ابو عباس ان کی کنیت ہے سر ہم کو واقعہ تو بتائیے پھر چنانچہ انہوں نے کہا سال ابن سعد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف اور وہ عورت ابو ہاضم کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے سال نے اس عورت کا نام بھی بتایا تھا ہمارا ایسا لگتا ہے کہ بعد میں بھول گئے نام تو ان سے آپ نے فرمایا کہلا کے بھیجا اس عورت کے پاس کہ وہ تمہارا غلام جو ہے جو کارپینٹر ہے نگجار اس کو ذرا سا اس بات کے لئے کہو کہ وہ میرے لیے کچھ لکڑیاں ایسی تیار کر دے کہ جس پر میں لوگوں سے بات کر سکوں یعنی تقریر کر سکوں خطبہ دے سکوں چنانچہ اس نے یہ تین درجے بنائے ممبر کے تین درجے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھنے کا حکم دیا تو چنانچہ سال کہتے ہیں کہ جہاں اس وقت ممبر رکھا ہوا ہے وہاں اس ممبر کو رکھ دیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غابہ جو ایک جگہ مدینہ کے قریب ہے وہاں کے کچھ لکڑیاں لائی گئی تھیں وہاں جو درخت کھڑے ہوئے ہیں ان لکڑیوں سے یہ ممبر تیار ہوا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے تکبیر کہی آپ کے پیچھے لوگوں نے بھی تقبیر کہی ہاں آپ ممبر پر کھڑے رہے پھر آپ رکو سے اٹھے یہ مطلب نماز آپ نے ممبر پر پڑی رکو سے اٹھے اور پھر آپ الٹے پاؤں واپس ہوئے اترے اس ممبر سے القاقرہ جو ہیں یہ الٹے پاؤں واپس ہونے کو کہتے ہیں آپ الٹے اترے الٹے اس لیے اترے تاکہ اگر گھوم کر اتریں گے تو پھر تو قبلے سے ہٹ جائیں گے تاکہ قبلے سے رخ نہ اٹھے یہاں تک کہ آپ نے ممبر کے بالکل نیچے جو ہے سجدہ کیا پھر آپ لوٹ کر کے لوٹ گئے یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے لوگوں میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم میری اقتدا کرو اور میری نماز کو تم جان لو کیسے میں نے نماز پڑھا ہے؟ یہ حدیث ہوئی یہاں مسئلہ خیر ممبر کا تو یہ پوری حدیث تو نقل کر دی کیوں لایا اس حدیث کو بات صاف ہے وہی کہ امام مسلم کا مسئلہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل جو ہے یہ عمل کثیر جس کو کہا جا رہا یہ سارے عمل جو ہیں نماز میں جائز ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اس لیے حدیثیں اکٹھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی عمل کثیر ہوا کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں زائر کے ممبر پر رکو تک تو ہو سکتا ہے سجدہ نہیں ہو سکتا سجزے کے لیے آپ نیچے اتر کر آ رہے ہیں تو یہ چلنا ہے یہ ہے امام مسلم کا, کا منشا لیکن اگر غور کیا جائے تو اس سے وہ بات ثابت نہیں ہو رہی جو یہ کہ یہ عمل کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ ایک مسئلہ ہے رسول اللہ صلی آسلم نے خود فرما دیے کہ میں نے تعلیم کی وجہ سے تاکہ سب لوگ میری نماز پڑھنے کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں میں کس طرح قیام کر رہا ہوں میں کس طرح رخو کر رہا ہوں اس بات کو سمجھ لیں ضرورت اگر ہو شرعی اور دینی تو ایسا کرنا تو درست ہے عمل مثلا میں نے پچھلے بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پر ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ایک سائڈ میں کھڑا ہوا ہوگا لیکن اگر دوسرا مقتدی آئے تو اس مختض کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملائے گا کہ نہیں ملائے گا اگر پیچھے جگہ نہیں تو امام آگے بڑھے گا تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھے گا یا پیچھے اٹھے گا یہ بھی تو ایک عمل ہے لیکن کیوں کہ ضرورت ہے اس واسطے اس کی اجازت دی جائے گی وہی بات یہاں بھی ہے تو اس کو عام حالات پر نہیں قیاس کریں گے یہ ہے ان کو کا کہنا قال حد عبداللہ مبارک دوسری دو صنعت و حد قال حدثنا ابو خالد ابو اُسامد صلی اللہ علیہ وسلم انہو ان روایت بکر قال رسول اللہ ابو اللہ, علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی مختصرن نماز پڑھے مختصرن کا مطلب ہوتا ہے ایسے کوپ پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے تو یہ جو ہے اس کو اسے اس منع کیا گیا مطلب یہ کہ ہاتھ کے جہاں تک باندھنے کا تعلق ہے اس کو ہمارے اردو والے نیت باندھنا کہتے ہیں تو, تو سنت ہے اب یہ کہ کہاں باندھی جائے ہنفیہ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر اور شفاف کہتے ہیں سینے کے اوپر حدیث آئی ہے ایک آ... وہ سین جو صحابی کا قول ہے کہ وہ ناف کے اوپر اور سینے سے نیچے اچھا صاحب مالکیہ کے نزدیک ہاتھ چھوڑنا افضل ہے بنسبت ہاتھ باندھنے کے وغیرہ تو اس لیے سنت ہے اور اس میں پذیر اختلاف ہے آ... اب اس صورت میں جب سنت ہے تو پھر آدمی کسی طرح ہی ہاتھ رکھ لے مثلاً مگر یہ کہ وہ کوک پر ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس سے منع فرمایا اور وجہ اس کی یہ کہ یہ متکبران شان ہے تکبر اس سے ٹپکتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ابدیت اور آرزی اور انکساری ہونی چاہیے نہیں یہ کہ متکبران شان ہو اس سے آپ نے منع فرمایا حدثنا ابو بكر بن ابي صيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصاء قال ان كنت لا بد فاعلا ابو سلمہ اماقیب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو کنکریاں اس زمانے میں تو مسجد نبوی میں فرش وغیرہ تھا ہی نہیں تو بس مٹی تھی زمین جیسی خالی عتی مٹی والی زمین تھی اب اگر آپ کی سرزمین میں کنکریاں ہوتی ہیں تو اب کنکری ہے تو سجدہ کرنے میں پریشانی ہو تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا اگر تمہیں ایسے اس کو ہٹانا ہی ہے تو بس ایک دفعہ ایک دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سجدے کی جگہ پر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے تو اس پر سجا کرنے سے پریشانی ہے تو اس پر اس طرح سے ہاتھ مار دو ایک دفعہ یہ نہیں کہ باقاعدہ دونوں ہاتھ لے کے خوب اچھی طرح سے جھاڑو دینے شروع کرے اس سے تو عمر کثیر ہو جائے گا ایک مرتبہ ایک مرتبہ ہٹا دو اپنے سامنے سے تاکہ تمہارے سجے کی جگہ صاف ہو جائے اور سجا کرنا آسان ہو جائے آگے بھی تین حدیثیں مختلف صنعتوں کے آ رہی ہیں اور اس میں بھی یہی ہے کہ حاصل اس کا معقین ہی اس طرح ہیں اور آخری حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی الم قالق رجول یوسف واغ حد کالا کن دفاع طواحر آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مٹی کو برابر کرنا چاہے اس جگہ جہاں سجدہ کر رہا ہے آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تم کو تو ایک دفعہ کر حدثنا يحيى بن يحيى الطميمي قال قرأت على مالك عن ناس عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحقه ثم أقبل عن الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا عبد عبدالله بن عمر رضي الله عنه سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبلے والی دیوار میں تھوک دیکھا ایسا لگتا ہے کسی آدمی نے تھوک جاؤ تو اس وقت یہ مسجد کے احکام کیا ہیں اور اس سلسلے میں واقف نہیں تھی تو اس لیے دیکھا آپ نے آپ نے اس کو کورس دیا وہاں سے صاف کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ اپنے منہ کے سامنے نہیں تھوکے اس لیے کہ اللہ سبحانہ بھا نے سامنے ہوتے ہیں جب آدمی کوئی نماز پڑھتا تو جب اللہ کی طرف کھڑو کے نماز پڑھ رہا ادھر یہ تھوکنے تو اچھی بات نہ ہوئی تو آپ نے اس قبل کی دیوار پر دیکھ کر اس طرح کی بات فرمائی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مسجد کے قبلے کی دیوار پہ تو نہ تھوکے لیکن اور تیوہاروں پہ تھوک دے اس لیے مسئلہ اور آ رہا ہے ابو بکر ابنو ابی شعبا امرا جمیا ان سفیان کالا اخبرانا سفیان ابنو عن حمید ابن عبد الرحمٰن سعیدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى في قبلت المسجد فحكها ابو سعید خدری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد کی قبل میں دیکھا دیوار کا لفظ نہیں ہے بس طبلے کی طرف ہے ہو سکتا ہے دیوار ہو اور دیو ہو سکتا ہے کہ فرش ہو سامنے کا نخامہ سے مطلب ہوتا دو چیزیں ہیں ایک تو منہ سے رتوبت بلغمی کوئی چیز نکلے اس کو تو بساک اور بذاخ کہتے ہیں اور جو سر سے جو رتوبت آتی ہے اس کو کہتے ہیں نخامہ اردو میں جیسے ناک سے جو نکلے رہے ہیں وغیرہ تو قبلے, مسجد کے قبلے کی طرف آپ نے دیکھا اس کو آپ نے کنکریوں سے خرج دارا کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس کو رگڑ دیا تاکہ وہ صاف ہو جائے پھر آپ نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے دائیں طرف یا اپنے سامنے وہ تھوکے اور اس طرح کی لیکن اگر ایسی ضرورت پڑ جائے اس کو گلا پھنس رہا ہو تو بائیں طرف وہ تھوک دے یا اپنے دائیں قدم کے نیچے تو دائیں سے بھی بچائیں اور سامنے سے بھی یہ آپ نے فرمایا جیسے کسی میدان میں کھڑے ہو کر زمین پر نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص اور وہاں کوئی چیز بچھا رکھی ہے کوئی کارپریٹ نہیں ہے خالی زمین پر نماز پڑھ رہا ہے اور مثلا ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ اس کو جس سے کہ پڑھنے میں قرآن شریف کو پر پریشانی ہو رہی ہے تو سکتا ہے لیکن بائیں طرف یہ اپنے بائیں قدم کے نیچے اس کو ایسا کر سکتا ہے آگے کی حدیث میں ان نبی صلی اللہ علیہ کہتی ہیں کہ قبلہ کی دیوار میں یا تو تھوک دیکھا یا بلغم اور یا پھر ناک کی ریٹ تو آپ نے اس کو کورس ڈالا ابو بکربیب ابن ہر دمیاں فقال زهير حتى سناء ابن علية عن القاسم ابن مهران عن نبي رافع عن نبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه نخامة في قبلة المسجد فأقبل الناس فقال ما بال أحدكم يقول يقوم مستقبل ربيه فيتنخه أمامه أيحب أحدكم من يستقبل فيتنخه في وجهه فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه فإن يجد قاسم ابو الفیص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ناک کی ریٹ دیکھی مسجد کے قبل میں تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا کیا ہو گیا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا اور پھر وہاں کھنکارتا اپنے رب کے سامنے یعنی مطلب یہ کہ بلغم صاف کرتا ہے یا ناگ صاف کرتا ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی اس کے سامنے آئے اور اس کے سامنے اس کے منہ کے سامنے بالکل تھوک دے تو جب آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو ایسی شکایت ہو تو وہ اپنے بائیں قدم کے نیچے ایسی صورت کرے تاکہ قدم سے اس کو پھر رون ڈالے اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ایسا کرے پھل یا پل پھل یا پھول تھوکنا اور حاک اور اس کے رابی جو ہیں قاسم وہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک کپڑے میں اپنے کپڑے میں اس کو تھوکا اور تھوک کر دوسرے کپڑے سے ویسے دونوں ہاتھوں میں لگا کر نہیں بلکہ ایک ہی ہاتھ کو جیسے مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے اس طرح یہ لیا اور یوں کر کے اسے مسئلہ ڈالا تاکہ دیکھنے میں پرانا لگے یہ صورت ہوئی فتح فرق عیسوبی سمسا بادہ الہآباد یہ جو مجبوری کی صورت ہی ورنہ تو انسان کو قاب پانا چاہیے اس پر نماز کے دوران کل قاسم ابن حادیث حدیث حسین کال ابر صلی اللہ علیہ وسلم وہی حدیث ہے لیکن ابو ورحلہ کہتے ہیں کہ ایسا جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے با اپنے کپڑے کے ایک حصے کو دوسرے پر اس کو اس طرح سے اور اس مطلب یہ رگڑا یا اس پر پھیرا آپ نے تو مجھے ابھی تک مطلب کیا ہے کہ میرے دماغ میں ابھی بھی وہ نقشہ ہے آپ نے جو ایسا کیا تھا حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة قال سمعت قطادة يهدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزغن بين أديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه أنس بن مالك سور بآياته من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمائه ثم سكوئي شخص نماز من هو الطاهر تو وہ اپنے رب سے چونکہ بات کر رہا ہے اس لیے دائیں نہ تو سامنے اور نہ دائیں طرف وہ تھوکے لیکن ضرورت ہے تو پھر وہ اپنے بائیں قدم کے نیچے و وقال مالک قال قال رسول اللہ البزاقل مسجد خطیت وہ کفارا تو مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا خطا ہے غلطی ہے اور اس کا کفارہ اس کا, اس کا صاف کر دینا اس کو دفن کر دینا تاکہ مسجد صاف ہو جائے تو غلطی ہوئی اس کا کفارہ بھی ادا ہو گیا وحدثنا حد عبداللہ ابن محمد ابن اسما الدبائی و صحیبان ابن فروخ خالہ حدثنا مہدی ابن میمون قال حدثنا واصل مولا بعجينا عن يحيى بن عوقيل عن يحيى بن يامر أنا بالأسود الدبيلي أنا بالأسود الدبيلي أنا بذر فهي طويل أبو الأسود الدبيلي هل فهي نهاية الدبيلي أنا بيزر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالي الأذى جو موتوانی طریق و ابو ذرف رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اعمال اچھے اور برے پیش کیے گئے میں نے امت کے اچھے اعمال جو ہیں ان میں انیس سو کو میں نے پایا فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف دہ چیز جس کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہو ایسی کوئی چیز پڑی ہوئی کانٹا پڑا ہوا ہے کوئی نیل پڑی ہوئی ہے یا اور کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے جس سے یہ ہے کہ پھر لوگوں کو راستے میں چلنے میں پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی اس کو وہاں سے ہٹا, دن, ہٹا دینا یہ ایک عمل وہ ہے کہ جو میری یعنی اچھے امال میں ہے اس کو بہترین امال میں سے ایک عمل یہ ہوا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی بہترین اعمال میں سے کہ نماز سے بھی بڑھ گیا روز ہو یہ مطلب نہیں ہے بھئی یہ اس لحاظ سے کہ لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا ثواب زیادہ ہے بعض عمل دیکھنے میں بہت ہلکے ہوتے ہیں لیکن چونکہ اس کا فائدہ دوسروں کے لیے زیادہ ہے اور انسان جب دوسرے بھائیوں کی فکر کرے گا تو ایک عمل ہوگا زیادہ زیادہ لیکن جذبات جو ہے وہ, وہ اصل چیز ہے کہ اس کے ذہن میں جو یہ دماغ میں خیال ہے اور دل میں جذبہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے تو اس نے اس کے ظاہر ہے کہ اس جذبے کی ویسے عمل تو ایک آدھ ہوگا مگر مطلب جذبہ تو پائیدار ہے اس واسطے جذبے کی قدر اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہاں ہوتی ہے اور اسی لیے اس کا ثواب زیادہ ہے اور برے اعمال میں میں نے کیا چیز پائی فرمایا کہ وہ بلغم یا رینٹ کے جو مسجد میں ہو اور اس کو خیر وہاں صاف نہ کر دیا گیا ہو تو یہاں دائیں اور بائیں کی کوئی قید نہیں ہے مسجد میں نہیں ہونا چاہیے یہ اگر کہیں نظر بھی آئے تو اس کو صاف کر دینا چاہیے تو یہ تو وہاں چھوڑ دینا اس کا یہ برا عمل ہوگا بس چلتا لائے. <تصفيق> حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل نبي مسلمان صعيد بن يزيد قال قلت لأنا سبن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النالين قال نعم نعم <تصفيق> مسائل چل رہے نماز سے متعلق اس میں یہ ہے کہ سعید ابن یزید جن کی کنیت ابو مسلمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے یعنی جوتا پہن کر تو حضرت انصیب نے مالک نے کہا کہ ہاں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہے گا اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب آپ جوتے اتار کر پڑھ سکتے تھے مگر ضرور پڑیں گے جوتے ہی پہن کر یہ مطلب بالکل نہیں بلکہ یہ ہے کہ اگر جوتوں سے نماز کے ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر جوتے پاک ہیں ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے کہ بھئی ان کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کہنے کے زمین پہ چلتے ہیں تو بھائی موسے بھی تو پہن کے چلے جاتے ہیں اس بات سے پاک ہونا ضروری ہے بس اتنی بات رہ گیا یہ کہ جوتوں کے پاک ہونے, پاک ہونے کے کیا معنی ہے اگر ناپاکی لگ جائے کسی وقت جوتے کو تو کیا اس کے پاک کرنے کی صورت وہی ہے جیسے کپڑے پاک کیے جاتے ہیں تو صاحب اس کو دھوئیے اور نچوڑیے تین دفعہ یہ نہیں ہے کیونکہ چمڑے کو اس طرح نہیں دھو سکتے ہر چیز کے دھونے کا طریقہ الگ ہے کپڑا اگر ہے جس کو نچوڑا جا سکتا ہے اس کے پاک کرنے کی صورت یہی ہے کہ تیر, ہر تین مرتبہ اس کو دھویا جائے گا اور ہر مرتبہ نچوڑا جائے گا اور اس سے پہلے جو ہے وہ نجاست جو ہے وہ کی جائے گی اس پر سے نجاست جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد تین مرتبہ دھو کر کے اور ہر مرتبہ نچوڑ کر پانی اس کا نکالا جائے تو یہ پاک ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آ, کوئی ایسی بڑی ٹھیک اور موٹی جیسی کارپیٹ قسم کی کوئی چیز ہے ظاہر ہے کہ اس کو کہاں سے نچوڑیں گے پکڑ کر اس کے پاک کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ ہر مرتبہ پانی اس پر اس طرح سے گرایا جائے کہ جہاں تک نجاست پہنچ چکی ہے وہاں تک وہ پانی پہنچے اور اس میں سے پانی وہ ٹپک جائے لیکن نجاست پہلے صاف ہو چکی ہو یہ نہیں ہو کہ نجاست کا اثر باقی اور پانی بھائی رہے نجاست وہاں سے نکال کر پھر پانی اس پہ ڈالیں پانی اس کا خود بخود نکل جائے پھر دوبارہ ڈالیں پھر نکل جائے اس طرح سے یہ ہوا چمڑے کے پاک کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ بس اس کے اوپر سے جو ہے وہ نجازت صاف ہو جائے اس کو جہاں زمین سے رگڑ دیا چمڑے کو چمڑا پاک ہو گیا یہ یہ جوتے کی پاکی ہے تو جب جوتے پاک ہو گئے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوگا کہ کے طور پر اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ کے پاس کوئی کارپیٹ نہیں ہے جانماز نہیں ہے زیادہ نہیں ہے کوئی کپڑا نہیں ہے آپ زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں جب مان لیجئے کہ بہت سخت سردی بھی ہے اور آپ جوتے اتار کر کے نہیں پڑھیں گے ایسی کم سے کم آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں تو واقعی آپ ٹریول کریں تو صاحب پتا چل جاتا ہے کہ یہاں وضو کرنا ہی کتنا مشکل ہو رہا ہے ایک دفعہ میں نے سب سے پہلے جب آئے ہوئے تو تجربہ نہیں تھا سفر کیا سخت سردی کے اندر اور وضو کر کے بغیر گلف پہنے ہوئے اس وقت ماشاء اللہ بھی جو ہے وہ مائنس آ, فورٹ ہی جا رہا تھا تو آ, آ, بس اتنی دیر میں کہ دو رگت نماز پڑی ہاتھوں سے خون نکلنے لگا یہ ایسی سردی ہوتی ہے کبھی صورت کے اندر آ, آ, جوتے اتارے تو وہ انگلیاں سن ہو جائیں مطلب یہ کہ یہ قانون ہے اسلام کا قانون کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس کو جو ایک مجبی کی یا حالت کی رعایت کرتے ہوئے اگر کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے یا نبی نے عمل کر کے اس کے جواز کو بتلایا تو پھر اس کو لے کے کھڑے ہو جائیے یا اس کے تعلق سے شکوک کو شبہ پیدا کیے گئے جوتے نکال کر پہننا بارہ ادب ہے اور یہ ادب ہم کو سمجھ میں آتا ہے قرآن شریف سے جب سورہ کہا کے اندر ہے کہ منہ سا علیہ سلاط و السلام جب مدین سے اور مصر واپس ہوتے ہوئے آپ جب رات میں پہنچے اور آگ نظر آئی نیانس نارلی عتی کو منہا قبر صن او عزیز والا ناری ہدا کی صاحب آگ نظر آ رہی ہے سردی بہت ہے کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ واقعی سردی بھی ایسی ہوتی ہے کہ دانت سے دانت بچ جائے اقتصاد سے میرا الگ کرنا ایسا ہوتا ہے علامیہ تجربے کرا دیتے ہیں وہ آئے ہم نے ہی پڑھی تھی ہم نے کہا بھئی ایسی کیسی سردی ہوتی ہوگی اس لیے کہ زیادہ زیادہ مکہ اور مدینہ منورہ ان دونوں جگہ جا کے آئے تھے وہ کیا معلوم تھا کہ بھئی سردی لیکن وہاں ایک دفعہ جانا ہوا اس علاقے سے ہم گزرے بس سردی کا مزہ ہی آ تو موسا علیہ اصلاۃ و السلام ایسی رات میں کہ جو نہایت اندھیری سخت ہوا طوفان اس میں وہ چلے جا رہے ہیں اپنے بیوی اور چھوٹے بچے کو اور جو بکریاں ساتھ میں تھیں ان کو لے کر راستہ بھی اس طوفان اور اندھیرے کے اندر وہ کہیں بھٹک گیا راستہ جو صحیح راستہ جانے ہی کا تھا اس سے ہٹ گئے تو وہ آگ روشنی نظر آئے گی شاید آگ ہے اور میں جاتا ہوں تم یہاں ٹھہر ہو لے کر آتا ہوں شاید وہاں کوئی آدمی بھی ہوگا تو راستہ ہی معلوم ہو جائے گا تو اب جب وہاں پہنچے نیا مسئین عرب کا لے کے اب آواز آئی اے موسا میں تیرا رب ہوں جوتے اتار دو علم قبل المقدس کنوا تم توا کی مقدس وادی میں ہو جوتے اتار دو معلوم ہوا کہ جوتے اتارنا جو ہے اسی لیے تو حکم ہوا کہ ادب کا تقاضا ہے تم اس وادی کے بھی احترام میں اور ہماری حضور کا جو ایک تقاضہ ہے ہمارے پاس حاضری کا اس میں یہ ادب تو عدب ہی تو ہے اور کیا ہے تو اس لیے جوتے اتار کر نماز پڑھنا یہ تو ہوا ادب لیکن اگر جوتے پاک ہیں اور ضرورت ہے تو جوتے پہن کر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی یہ مسئلہ اس سے نکلا ہے اس لیے اب کسی طرح کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے حدثنا امر الناقد و ظہیر حرب دوسری صنعت و ابو بکر ربن ابی صحیح بب الفیر قالو حدثنا بن عن ان وقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی خمیسہ میں اور جس کے اندر نشانات کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے خمیصہ ایک اصل میں بہت اچھے قسم کا کپڑا چادر وہ چادر بہت عمدہ کپڑے کی تھی تو آپ وہ رہے ہوئے تھے مگر اس پر جیسے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں مان لیجئے کہ لائنیں بنی ہوئی ہوں گی یا اس پر کیا کہتے ہیں خانے بنے ہوئے ہوں گے یا جو بھی ہوگا یہ عالم میں ہر طرح کے ڈیزائن آئے ہیں اس میں ڈیزائن بنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا مجھے ان اس ڈیزائن نے ان نشانات نے مجھے مشغول کر دیا میری توجہ اپنی طرف کر دی اور نماز میں میری توجہ جس طرح ہونی چاہیے اللہ کی طرف اور اللہ کے بارگاہ میں حاضری کی طرف ادھر سے ذہن ہٹ گیا اس لیے آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ ابو جہم کے پاس اور مجھے ابن جانیا دے دو تو ابو جہم جو ہیں یہ ایک صحابی ہیں اور یہ تھا کہ ان کو چونکہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا تو کہا اسے کو لے جا کے دے دو یہ کپڑا اور مجھے تو امن جانیا لا دو امن جو ہے یہ ایک موٹی ایسی چیز جیسے کمبل کی قسم کی ہوتی تو موٹا کپڑا بالکل سادہ وہ اون کا بنا ہوا تو وہ اس کو بن کہتے ہیں ظاہر ہے کہ جب اس کو اوڑیں گے یا پہنیں گے اب کیا ایک, ایک سے ایسا ہے معمولی کپڑا ہے تو ذہن ادھرادر بھی نہیں جائے گا تو یہ آپ نے فرمایا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں کوئی بھی ایسی صورت اپنے ساتھ باقی رکھنا کوئی بھی چیز کہ جس سے اس کی توجہ نماز سے ہٹ کر کے اس سے رف جائے وہ اچھی بات نہیں اسی لیے تو مسجد کے اندر یا نماز کی جگہ میں دیواروں کے اوپر پھول بوٹے ڈیزائن اور کچھ بھی ہو جس پر نظر پڑے تو ذہن ادھر چلے جائے اس سے منع کرتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ جب ذہنی تو ہے انسان کا ٹھیک ہے تو یہ کہ بلا ارادہ بھی بغیر وجہ کے بھی چلا گیا اس پہ تو قدرت نہیں ہے انسان کے ذہن کے منتشر ہونے پر قدرت انسان چونکہ نہیں ہوتی معاف جب خیال آ جائے تو پھر نماز کی طرف ذہن لے مگر اس ایسے سامان کیوں رکھا جائے مہیا ہو کہ خود کھائی نہ کھائی انسان کا ذہن ادھر سے ہٹے تو اگر ذہن کا ہٹنا معاف ہو اس کے معنی یہ نہیں کہ سامان بھی اس طرح اکٹھا کر لیا جائے کہ ذہن ہٹا کرے یہ اس کی وجہ ہے تو اس لیے سامنے کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے انسان کا ذہن نماز سے ہٹے اب رہ گئی بات یہ کہ آپ نے ابو کے لیے کیوں فرما دیا پہ اس کو لے جا کے دے دو میرے واسطے تو معمولی کپڑا لا دو میں نے مجھے ایسے بتایا کہ یہ معلوم ہوا ہے محمد علماء اور محمد جو شارے ہیں حدیث کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق بھی تھا آدمی کو جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ پریشان نہیں کرتی اس کو برخلاف اس کے جس کو یہ ہے کہ عادت کے خلاف کوئی چیز اس کے سامنے آئے اس سے اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تو چونکہ خاطی تھی اس واسطے آپ کے لیے وہ بھاری ہو رہی تھی جس آدمی کا مزاج جو ہوگا ٹھیک ہے وہ تو پھول بوٹے والے کپڑے اور ڈیزائن والے کپڑے اس کے لیے تو عادت ہے تو یہ دوسری بات یہ کہ نی نبی کا مقام ہے نا یہ غیر نبی کے لیے نماز کے اندر وہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونا بہت اچھی بات ہے مگر اتنا عام نہیں جتنا نبی کے لیے اسی واسطے آگے آئے گی کہ عدیث آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم تو اس سے بات نہیں کرتے جس سے میں بات کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں نماز جب پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں تمہاری بات تو وہ نہیں ہے پھر نماز کے علاوہ بھی میرے پاس فرشتے آتے ہیں میں بات کرتا ہوں تو اس لیے ظاہر ہے کہ آپ کا مقام تو نہایت بلند ہے کہ عالم بالا جو ہے وہ آپ کے سامنے نماز میں کھول دیا جاتا ہے اکثر و بیشتر یہ ہر دفعہ تو یہ کیفیت ارے کو کہاں سے حاصل تو اس لیے آپ نے اس کو ایک حلال چیز ہے اگرچہ اس کا استعمال اپنی طبیعت کے لحاظ سے اپنے معاملات کے لحاظ سے پسندیدہ نہ ہو مگر جب چیز حلال ہے تو اس کو گاربیج میں تو نہیں ڈالیں گے اس کا استعمال صحیح کر دینا چاہیے اسی واسطے اس سے ایک اور مسئلہ بھی یہ بھی نکلا مثلاً یہ تو خیر میں نے کہا حلال ہے لیکن حرام چیز بھی اگر وہ گاربیج میں ڈالنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کا استعمال اس طرح کرو यह اب یہ بینک وغیرہ سے سود ملتا ہے سود تو ناجائز حرام ہے تو اب کیا کرنا چاہیے تو بھائی آخر ڈالر ہے روپیہ ہے پیسہ ہے گاربیج میں تو نہیں ڈالا کرتے نا تو کیا کرنا چاہیے اسی بات سے اولما نے نکالا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے لیے اس کا استعمال حرام ناجائز ہے لیکن اس کو جلاو مت اس کو سمندر میں مت ڈالو اس کو کسی ایسے غریب کو دے دو کہ جو بیچارہ کھانے کا محتاج ہے اس کی مجبوری کی وجہ سے اس حد تک اس کے لیے اس کی گنجائش نکل آئے گی وہاں اس کو مگر اس میں کوئی صدقہ کا سمجھ بیٹھنا کہ وہ صدقہ ہے اور تم نیت ثواب کی کر لو یہ الگ بات ہے کہ تم حرام سے بچ گئے اس کا ثواب تم کو ملے مگر یہ صدقہ نہیں ہوگا تو یہ علماء نے اسی واضح سے کہا اب لوگوں نے اس کا مطلب یہ دوسرا جو کہنے کا اچھا تو پھر تو ہم اپنے اکاؤنٹ کھولیں گے ایسی جگہ جہاں خوبصورت ملے کیوں اس لیے کہ غریبوں کا فائدہ ہوگا نعوذ باللہ یہ مطلب کہا تھا یہی فرق ہے فکا کے جاننے اور مہارت میں اور غیر فقی کے اندر یہی فرق ہے چاہے وہ کتنا بھی اور فن میں قابل ہو لیکن اگر فقہ میں اس کو مہارت نہیں ہے تو ضروری تھوڑی ہے کیسے ہو کیونکہ لکھے پڑے یاد ہر چیز کے اندر ان کی رائے جو ہے محتبر ہی ہوگی ایک انجینئر جو ہے میڈیسن کے بارے میں اگر رائے دینے بیٹھے تو ہوگی کسی کا ایسے ہی کا بھی معاملہ ہے حاش ہے الفاظ کا فرق ہے سع نہا الحتنی عنفی صلاح تو وہ حدیث مختصر تھی اس میں الفاظ اتنے ہیں کہ پوری وہ وضاحت ہو گئی اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ خمیسہ کپڑا کے جس میں نشانات بنے ہوئے تھے ڈیزائن تھے آپ نے ان کے نشانات کو دیکھا جب نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کپڑے خمیصہ کو ابو جام ابن حزیفہ کے پاس اور مجھے تو ابن جانیہ جو ہے ولا کے دے دو کیونکہ ان نشانات نے مجھے نماز میں مجھے مشغول کیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا تیسری حدیث بھی اسی واقعے کی تھوڑا الفاظ کا فرق ہے عائشہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لو خمیصتن لا علم فکان یتشاغل بہا فی صلی لَهُ <جانیہ> کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خمیسہ تھی جس میں نشانات تھے تو نماز میں اس کی وجہ سے آپ کی مشغولیت جو ہے وہ ادھر ہو گئی آپ نے ابو جھام کو وہ دے دیا اور کمبلی لے لی ابن ابن اس کا نام ایسا کمبل آپ نے لے لیا معمولی کپڑا ہوتا ہے اون کا اچھا صاحب ایک مسئلہ یہ ہوا اب دو مسئلے ہو گئے تیسرا مسئلہ اکبر عن کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب رات کا کھانا شام کا کھانا سامنے آ جائے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو تم جو ہے کھانے سے شروع کرو یعنی کھانا کھا لو پھر نماز میں جانا تو یہ آپ نے فرمایا اس لیے یہ بات ہوئی اس میں پھر فکہ ایک غور کیا میں نے کہا دو سورت ہے ایک صورت تو یہ کہ کھانا آ رہا ہے یا آ, آ چکا ہے اور بھوک لگی تو پھر تو یہ کہ بھائی نماز کو بعد میں پڑھ لیے گا پہلے کھانا کھا لیں یہاں تک کہ اگر نماز شروع بھی ہو جائے تو کم نہ کرو نماز ختم بھی ہو جائے کوئی بات نہیں پہلے تم اپنا کھانا پورا کر لو بھائی اب اس میں دو راہ ہیں بات کہتے ہیں کہ بھائی اتنا کھا لو کہ جس سے کہ تمہاری وہ بھوکھ ختم ہو جائے اور نیت میں جو خرابی آ سکتی تھی اس کے وجہ سے وہ اور نماز پڑھ لو پھر باقی پورا بعد میں کھا لینا لیکن دوسرے پکار کا جو نہیں جب ایک کام شروع ہو گیا جس کی اجازت تھی اب اسی کو پورا کر لینا تو نماز بھی اگر ختم ہو جا اپنی نماز پڑھ لی جائے کیوں اس واسطے کہ اگر بھوک لگی ہے اور کھانا بھی آ گیا اور صاحب آپ کھانا چھوڑ کے گئے نماز میں تو نماز تو کیسے ہوگی وہ آپ ہی کو پتا دماغ وہاں لگا ہوا ہے اور ہاتھ پاؤں ہل لے نماز کے اندر تو ظاہر کہ نماز ہوئی نہ کھانا ہی ہوا اس سے میں بندہ خدا ہے کھانا ہی کھا لے بھائی پھر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لینا یہ اسی لیے عبداللہ اللہ واقعی ان حضرات صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر آپ کی تو شان ہی بہت اونچی ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے جدا خیر کے لیے ہم کوئی دعا کر سکیں بس اللہ ہی دینے والے ہیں کیا ہے وہ غالب خواجہ بے گزارشتے ہیں کہ آنز آنزات پاک قدر شنا سے محمد اس. بھئی ہم کیا تعریف کریں گے آپ کی اللہ ہی کے حوالے ہے بس اللہ ہی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی محنتوں کو مشقتوں کو وہی بہترین عزد دینے والے ہیں لیکن صحابہ نے بھی حقیقت کی ہے اور ان امستین اور محدثین نے بھی وہ کام کر کے دکھا دیا دل سے دعائیں نکلتی کہ اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کیا ہے اسلام ورنہ پچھلی امتوں کو بھی تو مدد دیا گیا یہ تو ولو ہے کہ تو اوپر آسمانوں پہ ہے یہ تو بالکل زمینوں کے اندر کھس گئے ہوگا دیا میں سب کا ان بزرگوں نے اسلام کو صحیح شکل کے اندر محفوظ کیا ہے اپنے عمل سے اور اپنے قوص سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عمر جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ سنت کی پیروی میں اور سنت کے اتباع میں یوں تو تمام صحابہ سنت کے فالو ورثے مگر ابن عمر کا تو ایک کیفیت ایسی تھی مجذوبانہ یعنی کہنا چاہیے جیسے عاشق ہوتا ہے سنتوں کا کہ اس کے بغیر سہن نہ وہ حالت لیکن ان کے بارے میں ہے کہ جب روزہ افطار کرتے ہوئے ہوتے تو بس افطار میں لگ جاتے اور نماز اس روزہ نظر نماز گئے کہنے کے کہ بعد جاؤ مجھے کھانا کھا لینا دو اب تو نماز جب کھانا پورا کر کے ہی ہوگی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ ہوا اس سے مسئلہ نہیں نکلا ورنہ وہ کیا سبق نہیں کر سکتے ان لوگوں نے کہیں کئی نہیں سفر کیا لیکن مسئلہ ہم کو بتا دیا کہ بھائی اگر کھانا آ گیا ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر جا کے نماز پڑھنے سے ہو جائیں گے نہ نماز ہوگی نہ کھانا ہوگا اس کے پہلے نہ کھانے سے مٹلو یہی رسول اللہ صلاح نے فرمایا و حد دسن ہارون ابن سعید عید ابن وق امر ابن نصیب ابن مالک نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جائے نزدیک اور ادھر نماز بھی کا وقت ہو گیا تو پھر تم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ظاہر ہے کہ چونکہ شام کا کھانا اسی وقت ہوگا رمضان میں خاص طور پر تو پھر کیا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تم اسی کھانے سے شروع کر دو وَلَا تُو اور تم جلد مت کرو تم اپنے اس کھانے کے اندر کرنے جناب منہ میں جا رہا ہے اور ابھی تک پہ کے نیچے اترا نہیں ہو اور اللہ اکبر منان سے جب کھا رہے ہو کھا لو اس کے بعد جا کر نماز پڑھ لو تو یہ آسانی رکھیے تاکہ انسان جو ہے وہ دو کشتیوں کا سوار میں لٹک کر نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے یہ بات نہ ہو حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن ياقوب بن مجاهد عن ابن أبي أقيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا وكان القاسم رجلا لجانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما أني قد علمتم من أين أطيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى ماعدة عائشة قد أطي بها قام قالت أين قال أصلي قالت إجلس قال إني أصلي قالت إجلس غدر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا صلاة بحضرطی طعام و لا وهو يدافعه وهو يدافعه الاخبصان تو مسئلہ چلہا تھا نماز کا وقت ہو اور کھانا ہو سامنے تو پھر کیا ہونا چاہیے تو پچھلی حدیثوں سے معلوم ہوا کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ پڑھیے تو فکا کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے دو صورت ہے ایک تو یہ کہ کھانا سامنے لگا نہیں ہے لیکن کھانے کا وقت ہے تیار ہے کھانا پھر تو یہ اور پھر تو یہ کہ اگر بھوک ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھنا اور اگر بھوک نہیں ہے کوئی خاص پریشانی نہیں ہے تو پھر نماز جب شروع ہو رہی ہے تو نماز میں شریک ہو جاؤ اور اس کے بعد کھانا کھا لینا لیکن اگر کھانا سامنے لگ گیا آ کر کے تو پھر اگر پھر تو اس کو کھانا کھا لو نماز شروع بھی ہو گئی تو کھانے کو نہ چھوڑیں نماز کی وجہ سے نماز بعد میں پڑھ لی جائے یہ کہا کا کہنا ہے بارہ حدیث یہ اور آخری ہے اس باپ کی اور وہ یہ ہے کہ ابن ابی عتیق کہتے ہیں کہ میں اور قاسم قاسم ابن محمد ابن ابی بکر یوں ہے تو عائشہ کے یہ بھتیجہ ہو گئے قاسم تو یہ کہتے ہیں کہ میں اور قاسم عائشہ کے پاس بات کر رہے تھے تو قاسم جو تھے یہ رجورن لجان یعنی ان کے بات چیت میں ایسا تھا کہ الفاظ صحیح نہیں نکلتے جیسے مطلب یہ ہے کہ فصیح اور اچھے زبان بولنے والے ہوتے ہیں ایسے نہیں بھائی زبر زیر پیش جیسا نکلنا چاہیے ویسا نکلے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بولنے کا اور شہر والوں کے بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا تو یہ جو تھے قاسم ان کے زبان جو تھی وہ اس میں گڑبڑ تھی اور یہ ولد تھے کیا مطلب ام ولد اس کو کہتے ہیں جو باندی بچہ جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں باندھی بچہ کہ باندی سے جو اولاد ہو جائے اسے امت یہ امول وہ باندی ہوئی اور یہ لڑکا املت کا ہوا تو یہ املت سے یعنی مطلب باندی کے بیٹھے پیدا ہوئے تھے تو عائشہ نے کہا ان کو قاسم کو تم کیوں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح یہ میرا ایک بھتیجا دو دوسرے ہیں ابن نیا عتیق تو ہیں ان کے بارے میں اس طرح یہ بات کر رہے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں بات کرتے پھر کہنے لے یہ مجھے پتا ہے یہ کہاں سے ہے بات یہ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو تو اس کی ماں نے تربیت کی تھی مطلب یہ کہ باندھی نے تربیت کی تو باندھی کیا سکھلائے گی اور تو جو ہے وہ اصل میں تجھے تیری ماں نے ادب سکھلایا ہے تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک باندھی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی زبان میں وہ جیسے شریف آدمیوں کی زبان ہوتی وہ بات نہیں اور اس کی زبان اچھی اس لیے کہ ان کی ماں جو ہے وہ آزاد اور شریف تھی اس لیے تربیت پر اثر دونوں کا الگ الگ ہوا ہے یہ جب فرمایا تاشہ نے تو قاسم اس ہو گئے بڑی ناکواری ان کو ہوئی آخر کو وہ بھی تو تاشہ کے پتی جئی ہی ہیں تو ان کو بڑی ناکواری ہوئی کہ صاحب مجھے اور میری ماں کو ایسی بات کہہ دی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عائشہ کے سامنے کھانے کی چیز دسترخوان بچھایا گیا اور کچھ چیز جو کھانے کی تھی وہ لائی گئی تو ایک قاتم کھڑے ہو گئے تو عائشہ نے کہا کہاں کہا جاتے انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھتا ہوں کہنے کی بیٹھ جاؤ تو اس نے کہا کہ میں نماز ماس پڑنی ہی مجھے عائشہ نے فرمایا نہ لا بیٹھ جاؤ تو اس کو ایک کہہ کر بٹھایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جب کھانا موجود ہو تو پھر نماز نہیں اور نہ اس وقت جس وقت کے پیشاب اور پاخانے کا زور ہو یعنی واش روم کی ضرورت ہو دباؤ ہو اس حالت میں بھی نماز نہ پڑھی جائے تو کھانا سامنے اس کو نہ چھوڑا جائے اس لیے کہ نماز کے وقت میں جب گنجائش ہے اور یہ اللہ کی نعمت آ گئی تو بندہ تو محتاج ہے کھانے کا اس واسطے اس کو کھانا کھانا چاہیے اللہ کی نعمت کو ٹھکرائے نہیں اور ایسے ہی واشروم کی ضرورت ہو چھوٹی یا بڑی اس ضرورت کے وقت میں بھی نماز نہیں پڑے کہ جماعت ہو گی جماعت ہوگی جماعت میری چھوڑ جائے گی بعد میں کر لوں گا واش روم ارے تو, تو نماز میں شریک ہونا کیسے ہوگا جب اس کی طبیعت پر دباؤ ہے یہ ہتھیار نے یہ حدیث سنائی مطلب یہ کہ تم بیٹھ کر جب آ گیا کھانا تو کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھنا جا کر حدثنا محمد بن خلاحطین المساج عطخارہ جو ہے غزل عطین ولم خی بر تو اس میں جو ایک کھانے کا مسئلہ میں یہ بات بھی ہے کہ یہ آداب میں سے ہے اس کو بالکل یہ نہ سمجھا جائے کہ صاف ناجائز ہو جائے گا اگر کھانا موجود ہے اور کھانا پھر بھی نہیں کھا رہا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھنا اس کا ہے کہ آدمی کی طبیعت کیا ہے بعد لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بوجھ ہو جاتا ہے جسم میں ایک ایک طرح کی کسل اور سستی پیدا ہو جاتی ہے اور نماز جو ہے وہ جس طرح پڑھی جانی چاہیے پھر اس طرح دل لگا کے نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ بھاری ہو جاتی ہے طبیعت کسی بھی وجہ سے ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر بعد میں کھاؤں گا اور وہ کوئی بے چین بھی نہیں ہوتے بغیر کھائے گئے تو پھر کو اس کی رعایت کر لی جائے گی مطلب یہ کہ عام حالات میں ہے یہ جو مسئلہ بسلا ہے اور یہ بھی وہ آداب طعام میں سے ہے ورنہ کوئی اس پر لڑائی جھگڑا نہ کر دیا جائے ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے اس باب میں شروع ہو رہا ہے ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضو خیبر میں فرمایا جس نے اس درخت کی چیز کھائی پودا اور مراد اس سے ہے کیا اس یعنی لسن جس نے یہ لسن کھایا وہ مسجدوں کے پاس ہر مسجد میں ہر نہ آئے تو یہ آپ نے فرمایا ایسا کیوں اس لیے کہ اس میں آگے آ رہی بات اس سے سمجھ جائے گی حدسنا ابو بکر ابن ابھی شی بقال ابن المیر دوسری صنعت و محمد ابن عبد اللہ ابن عمر و الب الحمع کال حدنا ابی کال حدنا عبید اللہ عن عن عمر ان رسول الله صلاح الم من اثر حاد بکلا فلاق ان مسجد یہ بھی ابن عمر کی بات ہے کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ سبزی کھالی بکلا اس موسم سبزیوں میں شمار ہوتا ہے ان سے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جہاں جب تک کہ اس کی بو نہ چلی جائے مال اور یہاں آگے یعنی لسن تو لسن میں اور پیاز میں بدبو ہوتی ہے لہذا کچی کچا لسن اور کچی پیاز کھا کر کیونکہ بدبو ہوتی ہے اس لیے مسجد میں نہ آئے مسجد میں صفائی اور ستھرائی ہونی چاہیے اور وہاں بدبو کی صورت نہ ہو کیونکہ نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے پھر وہ فرشتے اللہ کے وہاں ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی اس لیے روکا اس سے تو مطلب یہ کہ جب تک کہ بدبو نہ آئے گا مطلب تو منہ صاف کرو اگر کھایا ہے تو اچھی طرح سے منہ صاف کر کے تاکہ خوب بو نکل جائے اس کی تب آئیں اس کے بغیر نہیں آئیں اس سے آگے سن سن جو حدیث آ رہی وہ حادث اسماعیل یعنی ابن, علیہ عن هو ابن صحیب قال سوئل انس رضی اللہ فلاح اقربنا ولاء سلیمانہ تو وہ پہلی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی اور یہاں حضرت انس کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ لسن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس درخت میں سے کھائے یعنی مطلب سبزی کے لفظ ہے درخت ہے چونکہ پیدا ہوتی ہے زمین سے تو جو اس میں سے کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے لیکن ہمارے قریب نہیں آئے کہ مطلب یہ کہ آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی بدبودار چیزوں سے اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اس کچے اس کو کھا کر ہمارے پاس نہ آئے حدنی محمد ابنہ کی روایت ابن قال من, من هذه فلا يقربن ولا ہوئی تو ابن عمر اور انس ابو کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس درخت سے اسے کچھ کھایا تو وہ نہ تو ہماری مسجد کے قریب آیا نہ ہمیں اس لسن کی بو سے ہم کو تکلیف پہنچائے تو آپ کے لیے تکلیف جو ہوتی تھی حدسنا ابوکر اب شعیب کال حدسنا کثیر ان الدستوائی عن انبیر ان جابر قال نہ رسول اللہ ان اکل بخص فغلبتنا فغل الحاظ منہا فقال منہا من شعیل منتنا فلاب مسجد فَإِنَّ مِمَّا <الْإِنس> یہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی چوتھی صحابی ہوئے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پیاز کھانے سے اور ایک کراس کوئی یہ بھی ایک سبزی ہوتی ہے اب اس کا جو اردو میں اس کو کیا کہتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی اس واسطے میں نام بھی معلوم نہیں اس کا خراس خراس اور ربی میں ہے تو اس وہ جس نے یہ کھایا کہ ہاں تو نہ رسول اللہ تعلییہ نے پیاز اور قراس کھانے سے منع فرمایا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم پہ ضرورت غالب آ گئی مطلب بھوک لگ رہی تھی یہ کیا تھی پیاس لگ رہی تھی گلا سوکھا ہوگا تو ہم نے کھا لیا آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ گندے درخت کو کھایا ہے تو ہمارے مسجد کے پاس کو نہ آئے اور اس لیے کہ فرشتے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے انسان کو بھی تکلیف ہوتی یعنی انسان جو اچھی طبیعت کا ہو تو اس کو بدبو تکلیف پہنچاتی تو فرشتوں کو بھی بدبو تکلیف پہنچاتی ہے اس لیے مسجد میں نہ آئے وحدثني أبو الطائر وهرملا قال أخبرنا ابن الوهاب قال أخبرني يونس عن ابن الشعاب قال حدثني أطاه ابن وبي رباه أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية هرملا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتذلنا أو ليعتذل مسجدنا وليقعد في بيته فإنه أتي بقدر في خضرات من بقول فوجد له ريحا فسأل فسأل فَأَقْبَلَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ رسول اللہ تعالم نے فرمایا جس نے لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ ہو جائے یا آپ نے یوں فرمایا کہ ہماری مسجد ہم سے الگ ہو جائے اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو ہوا یہ کہ آپ کی خدمت میں ایک برتن ہانڈی جس میں کھانا پکتا ہے قدر اس کو کہتے ہیں تو ایک دیگچی لائی گئی اس میں سبزیاں تھیں پکی ہوئی یا وہ کچی سبزیاں تھیں آپ کو اس میں بو آئی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا اس میں کیا کیا سبزیاں ہیں آپ نے فرمایا کچھ صحابہ کے پاس لے جاؤ وہ کھا لیں گے لیکن صحابہ بھی تو صحابہ تھے ان میں سے جب ایک نے یہ دیکھ لیا کہ آپ نے نہیں کھایا تو اس نے بھی نہیں کھایا آپ نے فرمایا تم کھا لو اس لیے کہ میں تو اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتا مطلب یہ فرشتوں سے تو میری بات چونکہ فرشتوں سے ہوتی رہتی ہے اس واسطے میں بہت احتیاط کرتا ہوں کسی طرح کی بو نہ آئے تو یہ سبزیاں جو ہیں اس میں یعنی نہیں خالی لہسن اور پیاز ہی تھی لیکن بارہ جب بو اس میں ہے تو حلال تو ہے یہ اس لیے تم لوگ کھا لو میں تو حالت میں نہیں کھا سکتا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ سبزی یعنی لہسن اور ایک دوا فرمایا جس نے پیاز اور لہسن اور یہ کراس جو کھا لیا تو ہمارے مسجد سے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جس سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد جو حدیث ہے وہ بھی ابن جلاید جی کی اور یہ مضمون ہے اس کے بعد حدیث آ ہے جو ابو سعید خدری کی عمل قال کال اسماعیل اللہ فاطل اقلد فوج رسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ رو فقال من اکرمت من حرمت <تصفح> ابو سید خدری کہ ہم جو ہے فتح خیبر سے واپس ہوئے تو کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ ایک جگہ جہاں سبزیاں سبزیوں کے کھیت تھے وہاں پہنچے اور انہوں نے لہسن کھا لیا لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی کھا لیا ہم نے بھی کھایا خوب کھا لیا قلم پھر ہم جو ہے مسجد میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو محسوس ہوئی آپ نے فرمایا جس نے یہ خبیص درخت گندا درخت کھایا ہے اور وہ ہمارے مسجد کے پاس نہ آئے تو لوگوں نے اب اس کے بعد کہنا شروع کیا حرام ہو گئی حرام ہو گئی یہ بات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی آپ نے فرمایا لوگوں مجھے کیا مجال ہے کہ میں اس چیز کو حرام کر دوں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میرے لیے لیکن یہ ایسا درخت ہے جس کی میں بو کو ناپسند کرتا ہوں تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہاں کہتے ہیں کہ اگر اس کو پکا لیا جائے یہ تو کچی کھانے کی صورت میں کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے اور اگر اس کو پکا لیں جس سے کہ اس کے بدبو نکل جائے جیسے مسالوں میں ملا کر کے اور سالن بناتے ہیں تب اس صورت میں اس وقت کو کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بدبو اس طرح نہیں رہے گی لیکن ہاں بعض لوگ اتنا ڈالتے ہیں کہ اچھی خاصی بدبو باقی رہ سالن میں بھی پھر بھی تب اس صورت میں منہ کو صاف کر کے ہی مسجد میں آئیں بن سعید ان قال حدثنا حد دوسری سند و محدثنا ابن رمح قال اخبرنا ليس عن ابن ان, ان عن ابن شهاب ان اعرضنا عبد الله ابن بوهين الا صدق حليف بني عبد المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاه الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجده وهو جالس قبل ان يقبل قبل ان يسلم مسئلہ چل رہا ہے سجد صاحب کا اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جو حدیثیں حضرت رضی اللہ عنہ کی پچھلے ہفتے سامنے آئیں ان میں سجدے کا ذکر ہے دو سجدے کرنے کا لیکن یہ کہ یہ کب ہوں گی سلام کے بعد ہوں گی سلام سے پہلے وہ بات اس میں اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی لیکن یہ عبداللہ آپ نے بحائی نہ جو ہیں ان کی روایت پچھلے ہفتے ایک آ چکی جس میں یہ تھا کہ سلام سے پہلے آپ نے سجدہ کیا دو سجدے اور پھر سلام آپ نے کر لیا اس میں بھی یہی ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ پہلی روایت میں تو دو رکعتیں تھیں دو رکعتیں پڑھ کر پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھے نہیں تھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور آپ نے نماز پوری کی جب ہمیں انتظار تھا آپ کے سلام کرنے کا تو آپ نے کیا ہوا کہ تکبیر کہہ کر دو سبزے کر لیے بیٹھ کر کے سلام سے پہلے پھر آپ نے سلام کھیل لیا تو اب اس میں آ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بحینہ اسدی یہ بنو عبد المطریف کے حلیف ہیں ان صحابی کا بھی اس میں ایک ذکر آ گیا حلیف کا مطلب معاہدہ کرنے والے تو ان کے دادا عبداللہ بحینہ جو ہیں ان کے دادا حضرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد عبدالمطریف کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا اس دی حلیف بنی عبد المطلی ان کو کہا گیا تو خیر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ بیٹھے نہیں ہوں گے کھڑے ہو گئے پھر آپ نے نماز پوری کی اور دو سجدے کر لیے ہر سجدے میں آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہے گا اٹھے اللہ اکبر کہے گا کہ آپ تشریف گئے یہ سجدے آپ نے سلام سے پہلے کیے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے کیونکہ آپ بیٹھنا بھول گئے تھے اس لیے اس کی جگہ پر یہ سجدے سیر ہوئے ہیں یہ ایک بات آ گئی اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مقتدی تابع ہوتے ہیں چونکہ امام کے تو غلطی امام سے اگر ہے مقتدیوں کو بھی یہ مانا جائے گا کہ بھائی ان کی بھی غلطی ہے اس واسط جیسے اب امام کر رہے ہیں مختو کو بھی کرنا ہے یعنی ہوگا کہ بے غلطی تو امام سے ہم سے تھوڑی ہوئی لہٰذا وہ اپنی نماز کو صحیح کرے کیونکہ اس کی غلطی کا اثر مختلف کی نماز پر بھی بڑھتا ہے اور یہی وہ دلیل ہے نفیہ کی ہاں بھی کہ جب امام جو ہے وہ ہے ہی اسی واسطے کہ اس کی تباہ کی جائے اس, کا صحیح اس کی صحیح ہونا مقتدیوں کا صحیح ہونا ہے اور اس کی غلطی مقتدیوں کی غلطی مانی گئی جب اس قدر اتباع ہے تو پھر نماز میں جو اصل چیز ہے وہ ہے قرآن شریف کا پڑھا جانا لہٰذا اس میں بھی اتباع ہونی چاہیے جب امام قرار کر رہا ہے چاہے آہستہ کر رہا ہے چاہے زور سے کر رہا ہے مقتدیوں کو ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ ان کی وہ تو تابع ہیں امام کے یہ ان کے ایک دریل اس سلسلے میں یہ بھی ہے بہرحال یہاں اس روایت میں معلوم ہوا سلام سے پہلے آپ نے سجدہ کیا ہے کی روایت ہوئی حدثنا ابو الربی زہرانی سعید ان اب الرحمٰن الہالت عن عبداللہ ابنکن ابن بحینہ الازدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام اللّہ قامتی الد في صلاحی فَمَا فَلَمَّا كَانَ آخر قبل صلیم صلیم صلیم صلیم اس میں یہ دو رکعت کی بات ہے کہ دو رکعت جس میں آپ کو بیٹھنا تھا آپ بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے دو اور اس کے بعد آخر نماز میں آپ نے دو سجدے کر لیے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چار رکعت کی نماز میں پہلا قعدہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے پہلا قاضہ سنت وہ جو ہے شوافے کے ہاں سنت ہے اور حنفیہ کے ہاں واجب ہے فرض سے نیچے سنت سے اوپر اسی واسطے یہ ہے کہ جب سجد صاحب کا لیبن اگر فرض ہوتا تو پھر سجد صاحب اسے تلافی نہیں ہو سکتی تھی جیسے رکو کسی کا چھوٹ جائے سجدہ چھوٹ جائے اس کی تلافی نہیں ہے تو اتنا ماد ہی ختم ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ پہلا سجدہ فرض نہیں ہے <تصفيق> وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار عن أبي سعيدنا القدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شكع أحدكم في صناته فلم يدري كم صلى ثلاثم أم أربعا فليطرح الشق وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رحصلط و اطمام یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور پتہ نہ رہے کہ بھئی تین پڑھی کہ چار پڑھی تو اس کو اپنا شک تو دور کر دینا چاہیے اور جس چیز پر یقین ہو اس پر اس کو بنیاد رکھنی چاہیے اور آخر میں پھر دوست کر لے سلام سے پہلے اب اگر واقع اس کی نماز پانچ ہوگی چار ہی مانے جائیں گے اور اگر چار اس نے پوری پڑھی ہیں اور ویسے خیال ہو تھا کہ میری تین ہوئی کہ چار ہوئی تب اس صورت میں یہ کہ یہ شیطان کے ایک تھپڑ لگا کیونکہ شیطان ان کو بچرانا چاہتا تھا تو چار پڑنی تھی چار ہی پڑھی گئی ایک ہوا حدثنا أبو بكر وعثمان أب... ابن أبي شعيبه وإساق بن إبراهيم جميعًا عن جليل قال عثمان حدثنا جليلًا منصورًا إبراهيمًا من القمى قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سل قيل لو يا رسول الله أحدث في صلاة شيء قال وما قال قالوا كذا وكذا قال فصلنا رجلين واستقبل القبل فصل يا ثم سلما مسعود رضی اللہ عنہ ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جو راوی ہیں اس میں ابراہیم جو علقمہ سے روایت کرتے ہیں اور القما عبداللہ ابن محسوس سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ زیادتی کی یا آپ نے کوئی کمی کی تھی نماز کے اندر جب سلام پھیر لیا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے نبی کی نماز ہے نبی جب کوئی اگر ان کے عمل میں کوئی تبدیلی آ رہی تو صاحبہ کو یہ خیال ہوگا کہ معلوم حکم بدل گیا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی آپ نے فرمایا کیا ہوا تو سب انہوں نے کہا کہ آپ نے اس اس طرح سے نماز پڑھی تو رابی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیر گھمایا اور قبیلے کی طرف روک کر کے دو اسے کر لی پھر سلام پھیر لیا پھر ہماری طرف روک کر کے آپ نے فرمایا اگر نماز میں کوئی تبدیلی ہو جاتی تو میں تو تمہیں خبر دیتا لیکن میں ایک انسان ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو پھر میں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کسی شخص کو اپنی نماز میں شک ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ تو ہر ثواب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ صحیح بات کیا ہے اپنے دماغ کو اس پر متوجہ کرے اور پھر اپنی نماز پوری کر کے اور دو سجدے کر لے سما یا سیدھو یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے تو لہٰذا اس میں کیا ہوا کہ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سلام کب پھیرنا ہے بس دو سجدوں کا ذکر آ گیا ہے اور سب روایتیں یہ آ رہی ہیں اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کی جو وہاں روایت آ رہی تھی زہر کی نماز عبداللہ بحی نہ کی شاید یہ وہی نماز ہو یا تو ظہری کی نماز کا ذکر اس میں بھی آ رہا ہے عبداللہ اللہ عالم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پانچ رکعت پڑھ لی پھر جب سلام کیا تو آپ سے کہا گیا کہ کیا نماز میں کوئی زیادتی ہوئی ہے یعنی مطلب بجائے چار رکعت کے پانچ رکعت نماز ہو گئی گا زہر کی آپ نے فرمایا کیوں تو عرض کیا کہ آپ نے پانچ پڑھی تو آپ نے دو سجدے کر لیے اور ایک روایت پڑھ لوں دو ہیں اور پھر انشاءاللہ بھی جی لمبا چل بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کئی مسئلے ہیں صاحب کے معاملے میں اور علماء اور فخار کی مختلف رائے ہیں ان میں جہاں تک داود ظاہری کا ہے وہ بھی ایک امام تھے لیکن ظاہری ان کو کہتے ہیں اس لیے کہتے تھے کہ یہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے تھے جو حدیث میں جیسا آ گیا ویسا لے لو اس میں کسی طرح کا قیاس کرنا سوچنا بچارنا اصول نکالنا جزیات نکالنا کوئی ضرورت نہیں یہ ظاہری ظاہر اسی لیے تھا داؤ ظاہری کا کہنا یہ ہے جن نمازوں کے اندر آپ نے سدسہ وہ کیا ہے اور جس طرح کیا ہے انہی نمازوں کے اندر اسی طرح ہوگا اس میں قیاس کر کے ہر نماز کے لیے کوئی قاعدہ نکالنے کی ضرورت نہیں ایک راہ تو یہ ہو گئی دوسری راہ جو ہے وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ ہر نماز میں جس میں غلطی ہو جائے اس میں سجدہ سہو سے تلافی کر سکتے ہیں اور سجدہ سلام سے پہلے ہوگا بس آپ بیٹھیں اور سلام پہ کیا بولتے ہیں سجدہ کر لیں اس کے بعد سلام پھیر لیں ختم یہ ان کی رائے ہوئی امام مالک جو ہیں ان کی رائے یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی وہ کیسی غلطی ہوئی کوئی کام زیادہ ہو گیا یا کوئی کام کم ہو گیا اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ پھر سجدہ ہوگا سلام کے بعد اور اگر کمی ہوئی ہے تو سجدہ ہوگا سلام سے پہلے یہ داود ان کا امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ جو سجدہ ہوگا وہ سلام کے بعد ہوگا پہلے سلام پھیر لیں ایک اور اس کے بعد سجدہ کریں یہ ہوگا حنفیہ کا کہنا تو شوافیہ نے بھی کچھ حدیثوں میں تعویل کی ہے جیسے عبداللہ ابن مسود کی روایتیں اس میں انہوں نے تعویلیں کی حنفیہ نے بھی کچھ روایتوں میں تعویل کی جیسے کیا نام ہے عبداللہ ابن بحائنا کی روایتیں اس میں انہوں نے تعویل کی ہے تو کچھ نہ کچھ تعویلیں دونوں کو کرنی پڑی ہیں اور دب جا کر کے یہ مسئلہ یہ ہوا اور یہ ہوا فقہ کا اختلاح اب بات جو ہے وہ یہ کہ اب جو ہے وہ اس کے بعد سجدے کے بعد پڑی جائے نہ پڑی جائے اس میں بعض فقہ فکار ہے جائے کچھ نہیں بھائی سجدہ کر لیا جاؤ چھٹی لیکن بعض فقہ کہتے ہیں کہ نہیں جو خاص طور پر وہ نافیہ کہ جو سلام کے بعد سجدہ کر رہے کرنے وہ کہہ رہے ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھی جائے گی اور اس کے بعد نماز سے باہر آئیں گے دو مسئلے ہو گئے تیسرا مسئلہ ہم نے یہاں یہ بھی پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نماز جب پڑھ لی تو صحابہ نے آپ کو جب متوجہ کیا حالانکہ آپ نے رخ بھی پھیر لیا تھا مقتدیوں کی طرف تو جب آپ سے کہا گیا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا ہوا ساری بات ہونے کے بعد آپ نے تو سجدہ کر لی تو بات کرنے کے بعد بھی یہ سجدہ ہو سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی اس سے یہ بات چنانچہ بعض فکار اس کو لے لیتے ہیں لیکن دوسرے فقہات جن میں حنافیہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بات چیت ہو گئی تو چھٹی تو ختم ہو گیا رہ گیا یہ کہ اس حدیث میں تو آیا جی گھر معلوم نہیں جس زمانے کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں نماز کے اندر بات چیت بھی ہوا کرتی تھی السلام علیکم و علیکم السلام بھی ہو جاتا تھا ہو سکتا ہے اس زمانے میں ہو لیکن جب آخر اس پر ہو گیا کہ نماز کے اندر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر ہم اسی کو رکھیں گے سامنے اسی کو اصل قرار دیں گے یہ ہوا تو کہا گا سمجھنا تو وحدثنا ابن نميل قال حدثنا ابن إدريس أن الحسن ابن عباد الله عن إبراهيم أن ألقم أنه صلى بهم خمسا دوسر سنة وحدثنا حثمان بن أبي شايبة واللفز له قال حدثنا جريب أن الحسن ابن عباد الله عن إبراهيم ابن السويد قال صلى بنا ألقم الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا, يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في وكنت, قال وكنت في ناحية القوم عن غلام فقلت بل قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا آخر آخر تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفطل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشبش القوم بينهم فقال ما شانكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنساك كما تنسون وزاد ابن عمير في حديثه فإذا نسي أهدكم فليسجد سجدتين یہ <تصفيق> هي القما القما جو هي یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے رابی بھی ہیں ان کے شاگرد ہیں تو ان, ان کے بارے میں ہی ہے یہ ہے ابراہی عبدالعبیدل... ابراہیم ابن سوید رابی کہتے ہیں کہ ہم کو القامہ نے زہر کی نماز پڑھائی اور پانچ پڑھا دی پھر جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو سبل ان کی کنیت ہے آپ نے تو پانچ رقطیں پڑھ دی تو القامہ نے کہا کہ ہرگز نہیں میں نے تو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ نے پانسی پڑی یہ ابراہیم اپنے سب کہتے ہیں کہ میں ایک کنارے پہ تھا میں چونکہ لڑکا تھا چھوٹی عمر کا تو میں نے بھی کہا ہاں ہاں آپ نے پانسی پڑھی تو اس پر القما نے مجھے کہا کہ اچھا جیسے کہہ دیتے کسی کو مزاق میں ارے کہنے भी بھی یہ کہہ رہا تو ویسے ہی القامہ بھی کہا اسے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ولاط المزو الف ضکم ولا تناز بالقاب میں جو کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو وہ اس صورت میں ہے جبکہ اس سے اس کی توہین ہوتی ہو اور اس کا جو ہے جس سے کہ اس کی پوزیشن خراب ہوتی ہے اور اس کو ویسا کہنا برا بھی لگتا ہو وہ ہے مراد ورنہ اگر ایسی صورت نہ ہو تو مثلا کسی کے ساتھ مذاق ہے وہ برا نہیں سمجھتا یا اسی طرح سے کوئی شخص اسی نام سے ہی مشہور ہو گیا ظاہر بات ہے کہ پھر اس صورت میں اس آیت کے ذہل میں نہیں آئی آتی بات یہ جس میں منع کیا کسی کو برے نام سے مت پھکارو سورہ الحجرات میں اسی لیے ابھی روایت کے اندر ایک نام آ رہا ہے اور بہت مشہور ہے یہ راوی حدیث کے اور بڑے معتبر اب یہ تابعین میں ہیں ابو حرا کے بھی راوی ہیں یہ اور خاص طور پر ابو حرارہ سے تو بڑی روایت انہوں نے نقل کی یہاں عبداللہ نے بوہائنا کی بھی روایت ان سے آ رہی وہ ہے آرج آرس کہتے ہیں لنگڑے کو تو سیدھی بات یہ ہوا کہ ترجمہ تو اگر یوں کہ ہوگا کہ لنگڑا تو بھائی نہ نا نام نہ نا کچھ بس لنگڑا کہا جا رہا ہے آرس لنگڑے کو کہتے ہیں لیکن یہ اسی نام سے وہ مشہور تھے اور اس میں نہ انہوں نے کبھی برا سمجھا اور نہ لوگ برائی اسی لیے ایسا کہتے تھے تو اگر یہ صورت ہو تو پھر اس آیات میں نہیں آئے گا یہاں ایسا ہی ہوا کیونکہ القما بڑے ہیں اور وہ ایک بچہ ہے ایک مزاق کے طور پر جیسے کسی کے منہ پہ آئے مزاق سے تھپڑ مار دیے تو تھپڑ مارنا تھوڑے کہ جناب لڑائی شروع ہو جائے گی بلکہ ایک مزاق دل لگی ہے اگر کسی کو برا نہ لگے تو ایسا کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک آنی تو بھی یہی کہتا انہوں نے کہا جی ہاں بالکل تو پھر اس پر القامہ نے اپنا رخ موڑا اور دو سجدے کیے پھر پھر سلام پھیرا معلوم ہوا کہ سلام سے پہلے یہ سجدے نہیں کیے القامہ نے جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے تو عبداللہ ابن مسعود کی رائے اسی واسطے سے آگے کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے ہمارے استاد نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلیم نے ہم کو پانچ رکتیں پڑھا دی تھی پھر جب آپ نے اپنا رخ موڑا تو لوگوں میں تھوڑی سی تشویش ہوئی لوگوں نے آپ نے پوچھا کیا ہو گیا تم کو تو ویسے یار رسول اللہ کیا نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے کیا آپ نے فرمایا نہیں تو پھر صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو پانچ رکتے پڑھ دی تو آپ نے پھر اپنا رخرا اور دو سجدے کر لیے پھر سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں اور میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو اور ابن نمین نے اپنی حدیث میں یہ بھی اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کو بھول ہو جائے تو وہ دو سجدے پڑھ کر لے اب جو روایت آ چکی ہے پہلے وہ بھی عبد اللہ نے مسود ہی کی تھی جس میں یہ ساری بات آئی تھی مگر اس میں یہ اس کا تذکرہ نہیں تھا سلام سے پہلے یہ سلام کے بعد کا اس میں صاف بات ہو گئی کہ اسلام کے بعد کا قصہ ہے یعنی بعد میں سلام کریں اور پھر سے کریں وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجافيا زايدا سليمان بن ابراهيم من القمان عبدالله قال صلينا ما رسول الله صلاة الله فإما زاد أو نقص قال ابراهيم وأئم الله ما جاء زاك إلا من قبلي قال قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة فقال لا قال فقلنا له الذي سنى فقال إذا زاد الرجل أو نقص فل یس سدعین فارثم سجاتعین یہ جو میں نے بتلایا تھا کہ مالکیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ صاحب اگر اضافہ ہو نماز کے اندر غلطی سے کچھ تو پھر تو سجدہ ہوگا سلام کے بعد اور اگر کمی ہے تو سلام سے پہلے ہوگا سجدہ صاحب اس حدیث، یہ حدیث ان کے خلاف جا رہی ہے کیونکہ اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے یہ تو کچھ زیادتی کر دی تھی یا کمی کر دی تھی ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ, ماجا یہ شک جو ہے کہ آپ نے زیادتی کی یہ کمی کی یہ میری طرف سے ہے مطلب یہ کہ مجھے شک ہو گیا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا زیادتی کی بات کہی تھی یا کمی کی بات کہی تھی تو ہم نے کہا یا رسول اللہ نماز میں کیا کچھ فرق ہو گیا کیا آپ نے فرمایا نہیں ہے تو ہم نے کہا آپ نے بتلا دیا کہ جو کچھ آپ سے ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی زیادتی کر لے نماز میں یا کمی کرے اس کو چاہیے کہ وہ دو سجدے کر لے پھر آپ نے دو سجدے کر لیے تو معلوم ہوا کمی اور زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کمی ہو یا زیادتی ہو غلطی غلطی ہے ہر صورت میں ایک ہی طرح سجدہ ہوگا یہ اس لیے میں نے کہا کہ مالکیا کہ خلاف جا رہی فَأَقْبَلَ رسول اللہ فعتم رسول اللہ یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کی نماز پڑھائی ہم کو دو لگاتے پڑ گئے سلام پھیر دیے اضول ایک صحابی ہیں ان کے ہاتھ ذرا لمبے لمبے تھے تو ذلیدین کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا یارسول اللہ نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ تو میں بھولا اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے چار رکتے ہیں چار ہی رکتیں ہیں تو یہ آپ نے کچھ اس طرح کی بات فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں انہوں نے رابی نے خود کہا یہ جو ذلی ہے کہ یا رسول اللہ نہیں آپ نے چار رکت کے بجائے دو ہی رکت پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا آپ نے کیا سچی بات کر رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے جو دو رکعتیں رہ گئی تھیں ان کو پورا کر لیا اور پھر دو سجدے کر لیے سلام کے بعد بیٹھی ہوئی حالت میں تو معلوم ہوا کہ یہاں سلام کے بعد کا ابو حیرت بھی روایت آ گئی باقی یہ کہ بیچ میں بات چیت کر لی پھر نماز پوری کر لی اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ وہ بانس ہے